کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تم بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلاتم علیہ رسول اللہ، مدنی چینلری اللہ تبارک و تعلی کا فضل ہے اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج کا مبارک دن دس رحجہ کا دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے عید الاضحیٰ کا دن ہے مدنی چینل کی طرف سے تمام عاشقان رسول کو عید الاضحی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں آج کے دن وہ دن ہے جسے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا یہ اللہ سبارک و کی طرف سے ضیافت کا دن ہے یوم العقلی و شرب یہ کھانے اور پینے کا دن ہے الحمد للہ آشیقان رسول اللہ تبارک وطالہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے قربانی کے جانور جو ہے یہ پیش کر رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں بڑا زبردست فریضہ ہے دین اسلام کا حسین ایک فریضہ ہے جس کو ادا کر رہے ہیں حکم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جن کے ہاں قربانی ہو رہی ہے سبحان اللہ اور جن کے ہاں قربانی ہونے والی ہے مدری پھول ایک یاد رکھیے کہ ہم نے تمام معاملات کے اندر شریعت مظاہرہ کی پاسداری کرنی ہے ان شاء اللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ شیخت امیر دامد خادم القدسیہ بھی ہوں گے امیر اہل اسنت کے مدنی پھول بھی آپ سنیں گے آپ کی کولز کو انشاءاللہ ہم سلسرے کا حصہ بنائیں گے تلاوت اکرام پاک بھی ہوگی ناظر سلمت پھول بھی ہوگی اللہ تبارک وار کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے عید منائیے مدنی چینل کے ساتھ سسرے میں شامل رہیے انشاءاللہ جہاں بہت سارے علم دین سیکھنے کو ملیں گے ویسے ہی اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے اور جو ہمارے اسلامی فرائد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ رہنما اصول ملیں گے آئیے بھی سنتے ہیں علاوہ دکلام پاک صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلم فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لئے اور اللہ الزب جلحلہ کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا آپ بھی توجہ کے ساتھ قرآن فتیط قرق حمید کی تلاوت سماعت کیجیے برکت حاصل ہوں گیب گی. صلی اللہ علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم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 والزيتون tuni want tulin پاس سننے کی سہارت حاصل کر چکے ہیں اب ہم سنیں گے ناصر صرف مقبول صلی اللہ تعالیٰ الحمد للہ مدنی چینل تقریباً تمام ہی اہم مواقع پر بلکہ اگر یوں کہوں کہ ڈبل بارہ گھنٹے ہی آپ کے ساتھ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی آج عید کا دن ہے بڑا اہم دن ہے تو آج کے دن بھی انشاءاللہ مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے براہ راست ٹرانسمیشن بھی ہے انشاءاللہ شاء اللہ ریکارڈ بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ اور لائف یوں انشاءاللہ ڈبل 12 گھنٹے مدنی چینل کی نشریات جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی تو اپ نے بھی عید منانی ہے مدنی چینل کے ساتھ کہیں اور نہیں جانا انشاءاللہ علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا تفنن تبع کے مذنی پھول بھی انشاءاللہ سننے کو ملیں گے آئیے ابھی سنتے ہیں نعت صلی اللہ مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صل دو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ Ya Rasulullah Wa salam alaika ya Habib پڑو جو حاضری تم ہے تو درد پڑو ص اللہ گیا رس بدا کبھی بلکھا ہوا بہت ہی پیارا مشہور کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گے نامل اسنت کا بہت ہی پیارا کلام سننے کی سہارت حاصل کی ہے اور کیا یہ خوب ہو میرے چینل کے ناظرین اگلے سال ہمیں یہ ایام میدان عرفات میں میدان مینا میں میدان مضلفہ میں دیکھنا نصیب ہو اور حج کے ارکان بھی ادا کریں طباف زیارہ بھی کریں اور پھر حسن ادا خان رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ حسن حج کر لیا کا بیستی آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکہ مدینہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں نگران مرکزی سے شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے شیخ طریقت امیر السنت دامت قاتم القسیہ کی برکتیں بھی حاصل کریں گے مدرم ناظرین یہاں ایک اور بھی عرض کرتا چلوں الحمد للہ امیر السنت قیامت مرحبا سبحان اللہ الحم اللہ وعلیکم السلام شیخ حقیقت امیر الاسنت کی جلوہ گری ہو چکی ہے انشاءاللہ شاء اللہ امیر السنت کے مدنی پھول بھی سنیں گے اور انشاءاللہ شاء دیگر مدنی پھول بھی بیان ہوتے رہیں گے مدنی کی ناظرین میں از رہا تھا کہ آج قربانی کرنے کا دن ہے اور امیر السند ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کرتے وقت یہ بھی نیت ہو کہ میں اپنے نفس کو جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں اللہ وبارک و تعالی ہمیں نسل امارہ کی جو ہلاکتیں ہیں ان سے بھی محفوظ و معمون فرمائے اچھا قربانی ہوگی ظاہر سی بات ہے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک اپنے پاس رکھا جائے ایک جو ہے وہ اپنے ریز رشتہ داروں کو بھیجا جائے اور ایک حصہ جو ہے وہ فکارا کے اندر تقسیم بھی کیا جائے ایسی عزیز ایسے رشتہ دار آپ کے ایسے جاننے والے جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ہاں قربانی نہیں ہوئی ان کو بھی اس فریضے کے اندر ان کو بھی ان خوشیوں کے اندر بایں طور شامل کیجئے کہ ان کو بھی قربانی کا گوشت جو ہے وہ ضرور بھجوائیے بھارت متنی چلے گا ناظرین ایک اور ارض کر دوں ساتھ ہی ساتھ کہ آپ نے قربانی ماشاء اللہ کرنی ہے یا کر چکے ہیں تو اپنے قربانی کے جانور کی جو کھال ہے یہ دعوت اسلامی کو لیں الحمد آپ کی دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی مدارس بنا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی جامعات بنا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی پوری دنیا میں پیارے آساد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھومے مچانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی جیلوں کے اندر کام کر رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی یعنی آپ کی دعوت اسلامی الحمد تقریباً ایک سو تین سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے تو اپنے قربانی کی جانور کی کھال یہ داور اسلامی کو دیجیے آپ کے علاقے میں جو اسلامی بھائی ہیں ان سے رابطہ کیجئے اسلامی بھائیوں نے رابطہ نہیں کیا تو آپ رابطہ فرما لیجئے مدنی چینل کی سٹین پر بھی انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً نمبرز جو ہے وہ نظر رہیں گے ان پر بھی آپ رابطہ کر کے اپنے قربانی کی جانور کی داور اسلامی کو پیش کر سکتے ہیں شیخت امیر اس وقت موجود ہیں سبحان اللہ امیر اسنت کی موجودگی سے ہم اقتصاب فیض کریں گے انشاءاللہ آپ کی کالس کو بھی لیں گے آپ کے میسیجز کو بھی لیں گے تقریباً چھتیس سے زائد سوالات میرے پاس بھی ہیں جو امیل اسنت سے پوچھنے ہیں انشاءاللہ اس میں عید سے متعلق بھی ہیں اور کچھ دیگر سوالات بھی ہیں انشاءاللہ شاء مدنی پھول بھی ہوتے رہیں گے آپ کی کالس کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے آپ امیر اسنت سے کچھ کہنا چاہیں کچھ شیئر کرنا چاہیں کوئی بات بتانا چاہیں مدنی چینل نے آپ کے لیے فورم اوپن رکھا ہے آپ واٹسپ کے ذریعے سے اپ اپنی کال کے ذریعے سے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کال کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے الحبیب صل صل صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سلاتم وسلام علیدہ آئیے شیخت امیر الحسنت کے مدنی پھول سننے سے پہلے کچھ اچھیتیں بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ امیر اسنت کی زیارت کریں گے اور ان کی زیارت کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے اللہ والوں کی زیارت کرنا اور عید کے دن الحمدللہ امیر اسنت کا مخصوص لباس ہے اس کو دیکھ کر آپ کو اچھا لگے تو ماشاءاللہ بھی کہیے اللہ تعالیٰ امیر اسنت کو دراز خیر فرمائے صحت سلامتی آفیت تندرستی اور نیکیوں بھری لمبی عمر بھی عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطف ہم پر اللہ تبارک مطالعہ خیر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آفیت کے ساتھ قائم رکھے دائم رکھے سلامت رہے اور داود اسلامی کا چمن یوں ہی لہ لہاتا رہے اور اپنی بہاریں پھیلاتا رہے امیر کی طرف چلتے ہیں جی سان اللہ مسکراتا دیکھیں تو پڑے ادح اللہ السنن. سبحان اللہ آج پھر آپ نے زبہ کیا ہے کی محن حضور محن حضور نے کیا بھی نہیں سب کہا ہے اللہ جو وہ زب... وہ میں حضور سلسلے میں آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا زبہ زبہ زبہ زبہ لیکن ادھر آخر وہ ہو ہی گیا زبان میں چڑھ جاتا ہے سر بس سلامت رکھے آپ تربیت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا قد اتنا بڑا کہ کوئی بتائے گا بتانے والے بھی ڈریں گے تو وہ آیت پڑھو نا حاجی حافظ احسان تو فدع نہ ہو عظیم یہ جو دنبا سیزل اسماعیل زبی اللہ علیہ نبی جانے سنا تو سنا کی جگہ پر آیا نا عظمت والا زبی بھیجا زب وہ میں ترجمان کر رہا تھا ہمب اور ہم نے اس کی جگہ اسماعیل کی جگہ عظمت والا زبیحہ بھیجا ذبح عظیم بنے وہ عظیم ذبیحہ عظمت والا یاد رہے گا ذبیٰ باپا یہ اکثر میں بھول جاتا ہے یہ کافی عرصے سے ترکیب ہے زبہ زبہ بولتے ہیں پھر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں یاد کیسے رہتے ہیں ہمارے گجراتی میں ہم تو مہمان ہیں زبے بولتے ہیں زبے جبے جب کرو اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں اردو میں بھی زیادہ تر بولتے ہیں لیکن بہار شریف نے بھی لکھا ہے زبح وہ جسے زباں کیا جائے. میرے صنعت سے آ, تو یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ انسان کی زندگی کے مختلف ادوار جو ہیں وہ آتے ہیں آ, بچپن بھی ہوتا ہے لڑکپن بھی ہوتا ہے جوانی بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے یوسفرا عمر کا وہ چلتا رہتا ہے آ, بچپن کی کوئی یاد اپنی بتائیں کہ آپ کس طرح سے آپ کے گھر میں عید الاضحیٰ کا جب دن آتا تھا تو آ, کیا صورت ہوتی تھی اور کس طرح سے آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ قربانی کا گوشت جو ہے بناتی تھیں یا آپ اپنی والدہ ماجدہ سے کیا جو ہے وہ فرمائش کرتے تھے کہ آپ کو گوشت میں جو ہے وہ بنا کر پیش کیا جائے کچھ اس کے بارے میں بتائیں آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ کوئی آپ کی ایسی یاد عید سے متعلق آج عید الاضحیٰ سے متعلق ہو جو آپ کے ذہن میں ہو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان دل پہ نقش ہو جاتی ہیں جو مٹانے سے بھی نہیں مٹتی کوئی ایسی یاد بھی ایسا واقعہ یہ ایسا انسڈنٹ آج ہمارے ساتھ شیئر فرمائیے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسل. بہت چھوٹا ہوں گا میں تو ایک مرتبہ کا یاد ہے مجھے کہ ہمارے مکان کی چھت پر غالبن ایک دمبا تھا چکتی والا بند چکتی والا جس کو عام طور پہ ہم چکی بولتے ہیں چکتی تو چکتی والا دمبا سنگوں والا وہ قربانی ہوئی تھی اس کی اتنا یاد پڑتا ہے اس کے بعد ہم ترستے تھے کہ کوئی وہ ہم بھی قربانی کا جانور لیں لیکن پھر میرے لڑک بلکہ جوانی بلکہ شاید شادی تک بھی نوبت نہیں آئی تھی کہ ہم نے کبھی قربانی کی ہو انتظار ہوتا تھا کہ کوئی عید کے دن گوشت کہیں سے آ جائے مگر ذرا کوئی عید کے دن کو دیر سے ہی گوشت ملتا ہے قربانیاں دیر سے ہوتی ہیں یوں مطلب یاد ہے غالبان پھر پتہ نہیں کب ہم نے قربانی کرنا شروع کی وہ یاد نہیں ہے مجھے اللہ باپا یہ آج کل جیسے مدنی من یا منیا مطالبہ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کو تو معلومات نہیں ہوتی گھر میں قربانی کی صورت حال بنتی ہے یا نہیں بنتی لیکن وہ پھر بھی بعض اوقات بکروں کی بعد اوقات اونٹ تک کی فرمائش کرتے ہیں آپ کو کبھی مطلب یہ ذہن میں ہو کبھی آپ نے مطلب فرمائش کی ہو کہ یہ جانور لانا ہے ہم نے قربانی کے لیے گھر میں فرمائش جی گھر میں تو میں نے کہا تو ہم قربانی نہیں کرتے تھے غربت تو دیکھی ہم نے جو عرفی غربت ہوتی ہے جی آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ کھانا بھی بناتی ہوں گی اور آپ کو یاد بھی ہوگا اور مجھے یہ بات میرے دل سے نقش ہے جب بھی آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر حاضری کی سارت ملے تو یہ بات یاد آتی ہے کہ آپ نے شیئر کیا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا جب انتقال ہوا وصال پر ملال ہوا تو وہاں سے سات دن تک خوشبوؤں کے ہلے جو ہے وہ آتے رہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے کئی استعمالی بھائیوں کو وہ خوشبوئیں سونکھائی بھی ہیں تو آپ کی والدہ گوشت کی کون سی ڈش جو وہ پکاتی نہیں جو آپ بڑی رغبت سے یا بڑے شوق سے جو ہے وہ اسناول فرمایا کرتے تھے کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیں اور جو مدنی منع ہیں یا مدنی منیاں ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے والدین سے کیا تغا کرنا چاہیے اور ان کا انداز جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے اب یہ کہ ہمارے گھر میں کوئی سی اسپیشل ڈشیں جو لوگوں کے گھروں میں بنتی ہیں نا وہ چاپیں اور سیخ کباب اور اس طرح کی کوئی دیکھی نہیں ہے وہ جو تلنے کی آئٹم دیکھی ہے کباب سموسے جو تلتے ہیں ایک نارمل پرانی چیز پکوڑے باقی یہ طرح طرح کی ڈشیں تو ہمارے گھر میں تو کبھی نہیں دیکھی آپ والدہ کا بنایا ہوا آپ کا پسندیدہ کھانا یاد نہیں مجھے والدہ تو بچپن میں بناتی ہوں گی کبھی پکاتے دیکھا نہیں ہے میں نے بہنیں پھر تھی نا تو وہ میری بہنیں مجھ سے بڑی تو یہ پکاتی تھی اللہ اللہ سبحان اللہ حضور مدنی منع اور مدنی منیا ان کے لیے بھی کوئی پیغام ہو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی ہاں قربانی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوگی اور بہت سارے ایسے بھی بیچارے ہوں گے جو حالیہ بارشوں کی وجہ سے پریشان بھی ہوں گے اور ان کے دل بھی جو ہے وہ غمگین ہوں گے کچھ ایسا پیغام ہو جائے کہ ان کے لیے ایسے مدنی پھول ہو جائیں ان کے دل کو ڈھارس بھی ہو اور دل جو ہے یہ اللہ تبارک بطالا کی رضا پر قزا پر صاف بھی رہے شاکر کے رہے کچھ سوالے سے نشاد فرمائے ہزاروں دن کی قربانیاں نہیں ہوتی اور جہاں یہ ماحول ہے اب جیسے ہمارے یہاں بابول مدینہ میں اس انداز اور قربانیوں کا ماحول ہے جی. ہر جگہ نہیں ہے پنجاب میں بھی ہر جگہ نہیں ہے گھروں میں پالتے ہیں جانور تو ان کو اتنا رغبت نہیں ہوتی بقرعید کی طرف بڑے شہروں میں ہوتا ہے مرکز لولیا وغیرہ میں یا حیدرآباد ہے زمزم نگر یہ باب الاسلام میں یہاں ہوتی ہے رغبت اور جہاں رغبت ہے وہیں مطلب وہ صدمہ بھی ہوگا کہ ہم نے قربانی نہیں کی یا پسند کا جانور نہیں ملا تو اس طرح یہ کہ صبر کرنا چاہیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اللہ نے اگر کم مال دیا ہے تب بھی اس کا شکر ہے غربت دیے تب بھی اس کا شکر ہے صابر فقیر صبر کرنے والے فقارا جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوں گے وہ مالداروں کے مقابلے میں پانچ سو برس جنت میں پہلے جائیں گے اب یہ جو غریب تو ہوتے ہیں لیکن وہ حلال ورام کی پرواہ کیے بغیر تگ دو میں رہتے ہیں کہ وہ ہم کو مل جائے یا گلا شکوا کرتے ہیں تو پھر ان کا کیا بنے گا اس لیے اللہ کی رضا پر صبر کرنا چاہیے پھر یہ بارش ہے تو اللہ کی رحمت ہے یہ بھی اب کبھی یہ کہ بارش زیادہ بھی تیز آ جاتی ہے ہوایں بھی چل جاتی ہیں اس کو بھی اللہ کا صبر و شکر ادا کرنا چاہیے اب جیسے بارشیں ہوئی ہمارا نقصان ہوا جو بھی ہوا ہر آدمی یہ دیکھے کہ میں ہوں تو صحیح سلامت میری جان تو سلامت رہ گی اس کا کرم ہے مال چلا گیا چلو دوسرا مل جائے گا ویسے بھی لوگ بولتے ہیں کہ پیسے تو حد کا میل ہے مال حد کا میل ہے مل جائے گا جن کا عزیز چلا گیا وہ بھی اب یہ کہ صبر و شکر ہی کرے کیونکہ مرنا تو ہے سب نے جانا ہے کوئی بھی جو بھی دنیا میں آیا اس نے ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ لمبی عمر کی تمنا سب کرتے ہیں عام طور پہ کافیت کم لوگ مانگتے ہیں اب لمبی عمر مانگی لمبی عمر آ گئی پھر موت مانگتے ہیں اب ہاں عمر کی تکلیفوں بڑھاپے بیماریوں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر موت مانگنا یہ ناجائز ہے تو اللہ تعالیت آفیت مانگے بڑھاپا ملے بڑی عمر ملے تو آفیت والی ملے بڑھاپا کوئی نہیں مانگتا عام طور پہ بڑی عمر مانگتے ہیں، اتنی توجہ نہیں ہوتی کہ بڑی عمر مانگنے سے اگر عمر واقعی بڑی ہو گئی تو بڑھاپا جائے گا یک بڑھاپا ہو سب یک بڑھاپا ہو سدیب ایک بڑھاپے میں سو سو بیماریاں تو بڑھاپا آفیت والا ہو رضا لائی پر کار بند رہنے والا ہو اور ایسا مرض نہ ہو جو اس کو مطلب کسی کا محتاج کر دے بند ہوگا تو سب روز شکر کی توفیق ملے گی بپا آپ عافیت کا لفظ آپ نے خیال فرمایا تو اب جس کے گھر کی چھت معمولی ٹپک رہی ہے اور اس کا کارپینٹ گلا ہو گیا یا وہ بستر یا برتن وغیرہ کو بھی آزمائش ہو گئی تو وہ تو کہتا ہے میں آفیت میں نہیں ہوں تو عافیت میں ہے کون تھوڑا سا اس کی وضاحت کیا آپ کے چھت ٹپک رہی ہے چھت تو خیر آپ نے یاد دلا ہماری چھتیں تو بوٹ ٹپکی ہے ادھر چھوڑ گئے ادھر سوتے تھے ادھر سے چھوڑ گئے ادھر سوتے تھے آپ نے کارپیٹ کا نام لیا ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کارپیٹ بولتے کس کو جب اپنے بچپن کی بات کر رہے تو کارپیٹ تو کبھی زندگی میں ہم نے گھر میں نہیں بچھایا اس طرح ابھی کچھ وضو کھانے پر پرانے پیس بچھائے ہوئے وہ بھی اس لیے کہ وہ پاؤں گیلے ہو جاتے تھے پاؤں گیلے تھے ودو کی جگہ بنائی ہے نا تو نشان ہو جاتے تھے فرش میل پکڑ لیتا تھا تو اس لیے وہ لیکن جن کی عادت نہیں ہے نا وہ پہنچنے کی تو میں نے دیکھا کہ وہ پھر بھی وہ اس پر اگر پانی والے پاؤں لے کر فرش پر آ جاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا لیے کے لیے بچھائے یہ آدت نہیں ہوتی مسجدوں میں یہ حل کرتے ہیں تو مسجد میں جو میٹ پاؤں پوچھنے کے لیے بچھائے جاتے ہیں نا اس پر اچھی طرح پاؤں رگڑ کے پوچھ کر پھر فرش مسجد یا دری یا کارپیٹ پر پاؤں رکھنا چاہیے تاکہ اس پر ڈبے نہ پڑے میلے نہ ہوں کارپیٹ وغیرہ میرے سننے سے آم یہ بھی عرض ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کارپیٹ بھی اسلے مسجد کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہو وہ جو میٹ جس پہ پیر وغیرہ صاف کرنا ہوتا ہے تو یہ رکھنے کہاں چاہیے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں پورا سمجھا نہیں میں ارض یہ کر رہا تھا امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ جسے آپ نے فرمایا نا پیر صاف کر کر مسجد میں آنا چاہیے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی جو اصل حدود ہے اس کے اندر ہی اندر مسجد کی طرف یہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں آ ہیں تو پیر صاف کر کر پھر جا رہے ہیں تو یہ میٹ جو ہے اس کا حصہ کہاں ہونا چاہیے کہ جہاں پر پیر صاف کرنے کی طرح یہ وضو خانے کے ساتھ ہوتا ہے وضو خانہ تو غیر خاری مسجد ہی ہوتا ہے اب وہ مزو خانہ یعنی جو سیٹیں وغیرہ ہیں اس کے فوراً بعد اگر فرش مسجد شروع ہو جاتا ہے کئی جگہ ہو جاتا ہوگا تب تو یہاں میٹ رکھنا اور اس پر پاؤں پوچھنا یہ بھی اللہ بہتر جانے اس کا کیا ہوتا ہے میٹ کی بدبو بھی ہوتی ہے میٹ نہیں بچھا ہوتا رہتا نا تو بدبو ہوتی ہے میٹ نہیں بچھاتے پھر کیا احتیاط کرنا چاہیے پھر تو زیادہ پھنسے میٹ نہیں بچائیں گے تو تو یہ دریا جو بھی ہیں وہ آلود ہوتی رہیں گے اور گندی ہوتی رہیں گی وضو خانہ فنع مسجد میں بھی ہو سکتا ہے خارج مسجد ہی ہو یہ ضروری ہے جی جی خاریج مسجد ہو سکتا ہے ہاں ایک اور بات ہے آپ کا ساداتے کرام کے ساتھ ایک محبت کا انداز ہے یہ دیکھا گیا ہے بالخصوص عید کے موقع پر بھی آپ ان کو بھی گوشت جو ہے وہ پہنچاتے ہیں اور پچھلی دفعات تو ایسے سرارت کرام جن کی ہاں قربانی نہیں ہوئی ان کے ہاں باقاعدہ طور پر جانور بجوائے گئے اور ان کو ساتھ میں اس کی ذبح کی جو اجرت ہوتی ہے صبح کی جو اجرت ہوتی ہے یہ بھی دی گئی یہ انداز آپ کا ایک محبت کا اندازہ دید نہیں ہے اس سے اگر آپ یہ نہ کریں ایسے نہ کریں گوشت نہ بھجوائے ساداب کی ہاں سگیت کی ہاں گوشت اگر نہ بھجوائے تو اس میں حرج جی کیا ہے ضروری تھوڑی بھجوائے کسی نے مطلب مجھے آ کر کہا راشد مدنی یہ اپنے مغلک ہیں مدنی چینل کے ہی مدرس میں انہوں نے کہا کہ ایک ساداب کی بستی ہے فنا جگہ تو وہاں کے لیے اگر دو بکرے مل جائے گا لیون اس طرح انہوں نے کہا تھا تو اب سیدوں میں بانٹ دیں گے تو یہ مدنی چینل پر براہ راست بات ہوئی تو کسی نے پیغام دیا کہ ہم دو بکرے پیش کرتے ہیں اب یہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے زبا کا خرچہ دیا یا ہم نے اس کے ذبح کی رقم کی ترکیب کی اب یہ بھول گیا ہوں میں مجھے یاد رہا, فرمایا ان کو کہا ہوگا میں نے مجھے بھی ایسا ہی ہاں نا تو صحیح ہو سکتا ہے وہ ہوا, آہ, اس بار بھی دیں ابھی تک تو نہیں دیا دینا ہو تو جلدی دینا چاہیے اب وہ کون آئے گا لے جائے گا کٹوائے گا اب یہ کہ ہم کیا کریں ہمارے لیے حضور اس میں سیکھنے کے لیے ایک مدنی پول ہے جس طرح آپ ایک سادار سے محبت اس محبت کی وجہ بتائیں آخر اس محبت کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ کون سا دیکھیں عمومی طور امت کو میرے بیٹے سے محبت ہے بالکل ہے جی ہے میرا بیٹا ہے اس لیے جی میں نا تو جو رسول اللہ کا بیٹا ہو صلی اللہ تعالی تعالیٰ وسلم اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے اللہ اللہ اب یہ سید صاحب بیٹے میں میں نے ان کو دیکھا میں نے آپ لوگوں کو دیکھا میں نے کہا ان کے لیے کوئی سیٹ نہیں ہے کئی نہیں سیٹ ہے میں پھر چپکا تھا ہو رہا میں نے کیا کروں نات ناتھپان کو بھی اوپر بٹھانا ان کے نانا کا طریقہ ہے ان کے نانا کا طریقہ ہے نات ناطپوان کو اوپر بٹھاتے تھے ممبر حسان بن ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہمبر بھی چھانا مسجد نبی کو ثابت ہے مگر ڈریک جب نات پڑھے اس وقت تو اب میں پھر وہ دل کی دل میں رکھ لی میں تو سادہ دکرا میوں بہت ہوتے ہیں ہمارے رشتے وار کیا کریں کس کو اوپر بٹھائیں کس کو نہیں بٹھائیں پھر یہ آج اسے یہاں بھی کرتے ہیں چلتی رہتی گاڑی اس وقت ایک تھے نا تو چلو ایک کو نبایا جا سکتا ہے تو سوچا یہاں بھی دیکھا یہاں بھی خاص گنجائش یہاں دیکھا راستہ بند ہو جائے گا کوئی, نے کوئی ترکیب بنی نہیں کرسی رکھنے کی یہاں بھی شاید دیکھا تھا میں نے آپ نے تو نوٹ کیا ہو نہ کیا ہوسی اس... تو وہٹنے ان... ان... کی ہے جو کیمرہ مین ہے جائید ہے چلو لے دو تو یہ جو جگہ تو خالی نظر آئی مگر یہ کیمرے کو ڈسٹرب کرے گی یہ جی جگہ یہ نا ان کو لے رہا اس میں ہمارے لیے مدنی پھول مطلب آپ جو یہاں بیٹھیں گے یہ تو دوسروں کو تکلیف ہو جائے گی نا ان کو نظر نہیں آئے گا شاید یوں یہاں مطلب اگر تشریف فرماؤں ہو نا تو بھی یہاں یہ بیٹھنا پسند کریں گے یعنی سب سے الگ تھلگ کیمرہ بھی ادھر رخ نہیں کرے گا حرکت میں اشرف بھائی دیکھو کہاں کا راستہ بنتا ہے یہ مسئلہ ہے میں نے اسی لیے سوچا کہ یہ بےچارے یہ رنجیدہ ہو جائیں گے یہ اگر ہاں یہ صحیح سہیل اللہ باپو کی نکل پڑی ابھی آزاد کے رام کی پرکشر بھی لکھا بڑا پسند ہے آپ اس کا بھی فرمائیے گا جڑا سعید ہونا سروتے ہو جڑا سعید ہو سویا کہ ہر سید کو دوں آکاد گھر بار خوشبو آتی گے ہر سید کو دوں آکاد گھر بار خوش شاعر جس کا تخلص ناصر ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سیدوں کے قدموں سے لگ کر رویا کرو کہ ہر سید سے آقا کے دربار کی خوشبو آتی ہے صلی اللہ تعالیٰ نے آقا کے گھر بار کی خوشبو آتی ہے یہاں خوشبو سے میرا تو عطر کی خوشبو نہیں ہوگی ایک مطلب نسبت کا احساس بیدار ہوتا ہے ان مانو کر خوشبو مراد ہوگی اگر یہ تعویل لی جائے تو شعر تو درست ہے پر اگر شاعر کا دعویٰ ہے تو اس کو اگر واقعی خوشبو آتی ہے تب بھی مدینہ, مدینہ. ہم کو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بدگوانی کرنی سکتے. تو کر نہیں سکتے اب بہرال سید بادشاہ کے اپنے مطلب فضائل ہیں معاملات ہیں اور سالات کرام میں سے گو پاک رحمت اللہ تعالی علی بھی ہیں ایک شخص کا بیان ہے کہ کتیا گجرات ہند میں غوس پاک رحمت اللہ تعالی علی کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو کہ گیارہویں شریف نہایتی اہتمام سے مناتا تھا ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سعیدوں کی بے حد تعدیم کرتا ننے من سد دادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرنی وغیرہ خرید کر پیش کرتا اس دیوانے کا انتقال ہو گیا میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی سوگ بار جمع تھے اچانک چادر اٹھا کر گوسے پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے اسے پکار کر کہا ڈرو مت سنو تو صحیح لوگ جب اس کے قریب آئے تو کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے گیارہویں والے آقا پیروں کے پیر پیر 10 گیر روشن زمیر کتب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا اٹھ اور توبہ کر لے رحمد اللہ السبجل مجھ میں روح لوٹ آئی تاکہ میں توبہ کر لوں اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی کدیم پاٹ کا ورت کرنے لگا پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تری شامل ہے یا غوث میٹھے میٹھے سہ بھائیوں عید سعید کے اس دن آئیں اپنے گناوں سے توبہ کریں سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تو کے سلسلے میں شیخ طریقت امیرا علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں امیرا سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں اس کی برکت سے آج سلسلہ عالیہ قادری عطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بےعت برکت حاصل کر سکتے ہیں امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ اس سلسے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا میں امیرا علیہسنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں سعیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالیٰ علی کے سلسلے میں داخل بھی ہوئے فرما لیں حمد الر صلی اللہ تعالی والبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام, تمام <احسن> پچھلے گناہوں سے, سے اور ودہ کرتا, کرتا ہوں میں کہ آئندہ, کہ آئندہ شریعت, پر شریعت, پر شریعت پر چلوں گا, گا بد مذہبوں اور, اور برے لوگوں کی, کی سوشبت سے, سوش سے بچتا رہوں گا, بچتا رہوں گا اے اللہ, اے اللہ, اللہ, اللہ میری, میری اس توبہ کو اس قبول فرما قبول فرما. اور, اور مجھے, مجھے میرے, میرے وعدے پر, وعدے پر ثابت پر قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان پادری کا میں رضا رضا مردیا میں, مردیا میں مردیا میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور رضی اللہ ہوتا اعلان ہو ردی اللہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب جناب غوف, اعظم غوف کے اور آدم کے غوث اعظم کے مریدوں میں مریدوں میں, میں قبول فرما قبول فرما اور, اور کل قیامت میں کل قیامت میں غوف میں پاک کے پاک کے غلاموں میں صلاح و السلام یا نبی اللہ اس موقع پر عام طور پر بہت سی کالس آتی ہیں جس میں عید مبارک اور اس طرح کے پیغامات ہوتے ہیں ایک کولم اس وقت چلا رہے ہیں گلفکار علی اتاری سینڈ پروجیکٹ ضلع چاوی بلوستان سے ہیلپ کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو اور مدنی چینل کے تمام عملے کو عید قربان بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک کیا بقر عید کے دن جس کے نام سے قربانی ہو تو وہ روزہ رہ سکتا ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ کتنی دیر تک اور بڑے جانور میں بھی یہی حکم ہے جواب ارشاد فرما دے جزاک اللہ خیر کہہ رہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور کتنی دیر روزہ رکھ سکتا ہے چھوٹے جانور کا اور بڑے جانور کا دونوں کا حکم بتا دیں یہ روزہ اصطلاح لوگوں کی طرف سے شاد ہے یہ. ویسے مستحب یہ ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے وہ عید کے دن صبح صادق کے بعد کچھ نہ کھائے جب قربانی اس کے اپنے جانور کی قربانی ہو جائے تو اب بہتر یہ ہے کہ اس کی کلیجی سے کھانا شروع کرے اب یہ بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو دونوں کے لیے یہ مستحب ہے اگر کھایا پیا تو کوئی منا پینے گناگار نہیں ہے مستحب چھوٹے گا <سلام> شاید اسی کو یا عام لوگ روزہ دیتے ہیں اب جانور جب کٹا عید کی نماز کے فوراً بات کر دیا تو فوراً آپ کے اپنے الفاظ میں جو روزہ ہے وہ کھل سکے گا جب کلیجی یا گوشت صرف ہی کھا سکتے ہیں اور اگر لیٹ کٹا تو وہ لیٹ آپ کا آپ کا اپنا روزہ کھلے گا جس کو آپ نے روزہ کہا شرن جو ہمارا روزہ ہوتا ہے وہ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے اور بقرعید دس گیارہ بارہ تیرہ سلیجا یہ چار دن کے روزے حرام ہیں چاہے قربانی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو یہ فیض القدیر اول پیج نمبر پانچ سو آٹھ کے حوالے سے لکھا ہے سرکار نامدار مزید کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ ولی سلم اپنی قربانی کے گوشت میں سے کلیجی تناول فرمایا یعنی کھایا کرتے تھے حضرت علامہ ابن الحاج مکی المدخل خل جن لبل پیج نمبر دو سو پانچ پر ارشاد فرماتے ہیں حضرت سرکار مدینہ قرارے کلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید قربان کے دن جب نماز عید پڑھ کر واپس تشریف لاتے تو اپنے مبارک ہاتھ سے قربانی کرتے اور کلے جی پکانے کا حکم دیتے جب وہ تیار ہو جاتی تو اس سے افطار کرتے یعنی عید قربان کے دن سب سے پہلے اسے کھاتے ہیں کلیجی کو اس مبارک عمل میں اہل جنت سے مشابہت اور نیک فالی ہے کیونکہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت سب سے پہلے اس مچھلی کی کلیجی کھائیں گے جس پر زمینوں کا قرار ہے زمین ٹھیری ہوئی ہے اگرچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کو اس نیک فالی کی حجت نہ تھی کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نہ صرف جنتی بلکہ اہل جنت کے دلہا ہیں لیکن اپنی امت کے لیے سنت قائم کرنے اور انہیں اس حکمت پر آگاہ کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے تو کل جی سے ابتدا کرنا عید کے دن جو قربانی کرے اپنی قربانی کی سے شروعات یہ سنت ہوئی افطار کرنا یعنی کھانا شروع کرنا نہ کہ وہ روزہ جس کا ابھی میں نے بتایا اس روزے کا افطار کرو وہ روزہ دن میں تھوڑی افطار کیا جاتا ہے تو مغرب کے وقت سورج جب ڈوبنے کا یقین ہو جائے تب افطار کیا جاتا ہے صلو صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں یہاں تو قبل اللہ عبنا کا نام تکبر اللہ, اللہ, اللہ،, اللہ میرے یہاں جتنی بھی قربانیاں ہوں گی نا میری طرف سے وہ, وہ میری نواسی نے بک کر لی ہے کئی بار مجھے کہہ چکی ہے اللہ تو اللہ یہ جہاں بھی قربانیاں ہوں گی جہاں ہم نے جانور دیے وہ سب کے سب کھالیں جو ہیں وہ جامعت المدین لل میں میرے نام سے جمع کروائیں یہ جی انڈر اسٹوڈینٹ ہے میری نواسی جی اس چاہتا ہوں آپ،, آپ کو بہت دیر ہوگی کھانوں کی بکنگ پہلے کرائی جاتی ہے اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے باغ میں جو ایکٹیو ہوتے ہیں ہو وہ پہلے ہی بکنگ کروا لیتے ہیں آپ نے جامع المدینہ علی بناد کا نام اور اس طرح بیان کیا اس میں کہ یوں وہی جائے گی اس کی کیا بات جی آپ نے المدینہ لیل بنات بتایا کہ یہاں جائے گی اس کے ذریعے ہی راوت اسلامی میں جائے گی اب میری دو نواسیاں تو مدنیاں ہو چکی اب ایک اندر پروسیس ہے پڑ رہی ہے ابھی اس کو حدف ملا ہے تالباً چھبیس کھالوں کا تو اب وہ جا رہے وہ بیچاری مجھ سے زیادہ کالے تو میں نہیں میرے ذریعے اس کو مل سکتی ہیں اور بھی کوششیں کی اس نے اب یہ استائی بہنیں ذرا ہم استعمال بھائیوں کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے وہ رشتے دار اور خاندانوں میں تو ہمارے یہاں خاندانوں میں بھی مدنی منیاں پڑ رہی ہوتی ہیں اور ان سب کو پریشر ہوتا ہے کہ کالے لاؤ کالے لاؤ کالے لاؤ جہاں سے جو ترکیب بن گئی بن گئی محرم کے ذریعے معافی چاہتا ہوں اللہ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہاں سلیہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا نا مجھے اس نیت کا جی آپ میرا سلام بھی کہیے سائن بھائیوں کو اور عید الاضحی کی مبارکباد بھی سبحان اللہ اور یہ بھی کہہ دیجئے آپ میری طرف سے کبا منا ومن کم کا ہے یہ بھی رائج ہوگا جملہ الحمد للہ قربانیاں ہو رہی ہیں یہاں پر بھی الحمدللہ جانور جو جا ہے وہ قربان ہو رہے ہیں آ, سنا ہے کہ اگر قربانی کے جانور کا گوشت بناتے ہوئے انگلی کٹ جائے تو یہ قبولیت کی علامت ہے اور مجھے تک تو یہ بات ہی پہنچی ہے کہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی انگلی تھوڑی سی کٹ ہی جائے کیا فرماتے ہیں آپ پہلی بات سنا میں نے میں بھی پہلی دفعہ سنا تھا جی وہ اتنا معلوم ہے کہ اپنی جان کو بلا وجہ تکلیف دینا جس کو تکلیف کہا جائے سو پہنچانا یہ شرح جائز نہیں ہے تو جان بوجھ کر انگلی کاٹنا بلا اجازت شروع جائز نہیں ہے ہاں آپریشن کرے ڈاکٹر تو پوری انگلی بے شک ہاتھی الگ کر دے ضرورت وہ دوسری بات ہے کھا بکا چھری سے کاٹنا اپنے آپ کو اس کی کہاں اجازت ہے قربانی کی قبولیت کا تعلق ہے انگلی کٹنے کے نام میں نے پہلی بار سنا اس کا تعلق حدیثوں میں جو کہا گیا خوش دلی سے قربانی کریں جی سر میں سوال کرنا چاہتا ہوں میں نے نہ قربانی کے لیے مال لیا ہوا تھا ایک ہفتے سے تو وہ اچانک بیمار پڑ گیا آج میں نے اس کو نہ ذبح کر دیا وہ دم توڑنے لگا میں نے ذبح کر دیا تو میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ قربانی میری ہو چکی یا نہیں تو یہ آواز کی ترقی بسی ہے کہ کلیئر گت آواز نہیں آ رہی دوبارہ چلا رہے کال دوبارہ آپ بتا دیں پھر وہی اسی طرح انداز میں آواز چلے گی عرض خدمت کہ یہ کہ ہمارے یہ ساحل ارض کر رہے ہیں کہ میں نے جو قربانی کے لیے جانور لیا تھا اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا اور میں نے چری پھیر دی تو اب میری قربانی ہو گئی یا نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ تو زندہ سلامت ہے نا آپ کے جانور کی قربانی اگر عید سے پہلے عید کے دن بھی اگر یہ جانور آپ پر قربانی واجب تھی اور وہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اس کی بیماری ظاہر ہو گئی کہ مرنے ہی کے قریب ہو گیا تو تب تو اس کی قربانی کے تو وہ قابل نہیں رہا قربانی نہیں ہوئی زبغ شرعی سے اس کا گوشت حلال ہو گیا گوشت کھایا جائے گا و اللہ تعالی اعلم و رسول صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم علی میرا نام محمد اظہر نسیم ہے جی میں شور کو کینس کر رہا ہوں قابل اطران حضرت صاحب سے میری عرض ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے کسی امتی کی طرف سے آپ کے نام کی قربانی کرنا کہتا ہے اور اس کے علاوہ اگر مزید رہنمائی فرمائیں بہت شکر گزار ہوں گے حضرت صاحب کے اگر ایسے لوگ جو لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور جن کی اس دنیا میں کوئی اولاد نہیں ہے یہ نیت دل میں کر لی جائے کہ یہ میں قربانی جو ہے ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تو یہ کہتا ہے ہاں اس ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے ایک قربانی میں بہت سو کی نیت ساری امت کے نیت سبھی قربانی کی جا سکتی ہے سال ثواب کی نیت اللہ تعالی عالم و رسول علم صلی اللہ طریقہ وسلم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ذبحہ کے وقت نکلنے والا خون وقت زبحہ کے وقت نکلنے والا خون گملوں یا پھلدار درختوں میں ڈالنا یہ کیسا یہ وقت جو خون نکلا ہے تو ناپاک خاد میں خون ملاتے تو ہیں اسے. خون ملاتے ہیں گوبر ملاتے ہیں مینگنیا ملاتے ہیں کہ یہ پودوں کی خصا ہے لیکن اس کا حکم شرعی یاد نہیں ہے مجھے بعض لوگ چھوٹے بچوں کو خون میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس سے وہ پاؤں میں پسینہ ہاتھ میں پسینہ آتا ہے شاید بولتے ہیں یہ خون سے اس کو بہادر ہوگا یہ اس نیت سے ہمارے علاقے میں بھی ہوا ہے نئی نئی باتیں نئے نئے علاقوں سے آ رہی ہیں تو بہادر ہوگا تو مارے گا کس کو اپنوں کو ہی مارے گا زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے اپنے لیے تیار کر رہا ہے کا خیر کر بزدل نہیں ہونا چاہیے دل بڑا ہونا چاہیے ہمت والا ہونا چاہیے کہ موقع پر وہ ہت نہ ہارے دشمن آج چڑھے تو مقابلہ کر سکے نہ کہ ظلم کے لئے بہادر بنے تو وہ بہادر نہیں وہ ظالم ہے ظالم میں جو ظلم کرنے کے لئے جان بنائے ورزشیں کرے اور مختلف مارشل آرٹ وغیرہ سیکھے مگر یہ خون میں کھڑے ہونا یہ بہادر بناتا ہے میں نے یہ تصور ہے میرے لیے نئی چیز ہے مجھے اتنا معلوم ہے کہ بلا ضرورت کسی پاک چیز کو نہ پاک کر دینا یہ فتح شریف میں آرام لکھا ہے بلا سکو اب جیسے یہ بھی بالٹیوں میں خون والے ہاتھ ڈال دیتے ہیں یہ جی دبا کرتے ہیں سارا خون ناپاک ہو گیا اب وہ گردن پر وہ پانی ڈالتے ہیں نرم کرنے کے لیے وہ ناپاک خون پہلے سے ناپاک کر دیتے ہیں پاک چیز کو اس طرح ناپاک کرتے رہتے ہیں دو چیزیں جانور نے پہنی ہوئی ہیں یہ ہار وغیرہ پہناتے تھے تو یہ بھی ممکنہ صورت میں نکال کر پاک صاف صاف ستھرے نکال کر الگ سے رکھ دینے چاہیے سینس کے حوالے سے بھی فرق سامنے آتا ہے کہ بعضوں میں زیادہ وہ خصاصیت ہوتی ہے پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے بہت زیادہ بچتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں بازوں میں اتنی نہیں ہوتی اکثر میں نہیں ہوتی میں نے نوٹ کیا اکثر کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی باقی ناپاکی کا کانسپٹ نہیں ہوتا ہاں میل کچیل سے بچنے کا ذہن ہوتا ہے کیا ناپاکی سے اس لیے بچنا کہ یہ کپڑا میلا نظر آئے گا باقی حقیقت میں جو ناپاکی ہے نا اس سے بچنے کا ذہن کم ہے یار کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ جانوروں کے سامنے دوسرا جانور زبا نہ ہو یہ ہے منع ہے اسے. جگہ کی تنگی کہ پردے کے پیچھے جگہ تو ہوگی سن رہے ہوں تو مہربانی کر کے جانوروں کو صرف ذبا کی جگہ مخصوص کر لیں اور جو زندہ جانور ہیں ان کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا منع ہے اللہ یہ بھی اسلام کا حسن ہے اسلام کی خوبصورتی ہے سبحان اللہ یہاں ایک اور بات بتائیں ہوں کہ آپ کو اگر عید گزارنے کا موقع مدینہ تقیبہ میں بکر عید گزارنے کا موقع ملے اور آپ نے قربانی بھی کرنی ہو تو آپ کون سا جانور قربان کریں گے اور کیوں وہی جانور قربان کریں گے قربانی کا حجی کا جہاں تک تعلق ہے تو حجی ایک تعداد ہوتی ہے جو مسافر ہوتے ہیں حج اور میں نے بھی جب یہ سعادت پائی تو مسافر تو مسافر پر حج مسافر پر وہ جو عید قربان کی قربانی واجب نہیں ہوتی اور حج کی قربانی البتہ تو وہاں ہم نے بتائیے دمبے وغیرہ کاٹے ذبح کیے ذبح کروائے ہیں بڑے جانوروں کا جہاں تک تعلق ہے نا تو وہاں ہوں. عمروں کے ٹھکانے نہیں ہیں پر جانوروں کے بھی یہ چھوٹے جانور کو بھی ایک ہی ان کو رٹ لگی ہوتی ہے بیچنے والے ہاضا کامل ایک ہی بات کریں گے ہاضا کامل یعنی یہ کمپلیٹ ہے حالانکہ باتوں کا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا بلکہ صحیح بات ہے کہ جو حساس طبیعت کا مالک ہو رہا اس کو تو واقعی جو کامل ہے نا اس کو تلاشنا بھی مشکل ہو جائے اتنے جانور ہوتے ہیں اور رسو عوام کو پتہ نہیں ہوتا ادھر بڑے جانوروں کے بچے اور یہ زباں ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کو نہیں شور اتنا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ تو یہ ہر طرح کا جانور بک رہا ہوتا منڈی میں بہت جانور کٹتے لاکھوں کٹتے اور یہ بھی نہیں کہ ہماری طرح گھروں میں اور گلیوں روڈوں پہ تو یہ مضلفہ میں فلوٹر ہاؤس فکس ہے کا وہاں کاٹ سکتے مینا میں اور کہیں نہیں کاٹ سکتے ہیں. بلکہ مینا میں بھی نہیں کاٹ سکتے مینا میں سنت ہے قربانی حاجی کی قربانی ہو تو حرم میں حج کی جو قربانی ہو تو حرم میں واجب ہے لیکن مینا میں سنت ہے تو اب وہ چونکہ وہ پابندی ہے مینا میں وہ لاکھوں لاکھ حاجی ہوتے ہیں نہیں یہ انتظامات کر سکتے ہوں گے وہاں بھی حرم تو ہے مزدل پا حرم میں اور اس کے علاوہ جیسے دم کی قربانی دینی ہو اس کے لیے بھی حرم شرط ہے تو اب مینا شرط نہیں ہے مزدلفہ بھی شرط نہیں ہے مزدلفہ تو ویسے شرط نہیں ہے مینا سنت ہے حرم شرط ہے یہ حج کی قربانی کے لیے اور دم کی قربانی پورے حرم میں کہیں بھی کرے تو اس کے لیے مکہ مکرمہ دادا اللہ اشرف و, و تعظیمہ میں ایک مشہور منڈی ہے سوق ہلاکا تو جن کو معلومات ہوتی ہے ہو, وہ سوق ہلاکا چلے جاتے ہیں تو مضطلفا کے مقابلے میں سنا ہوا رش, کم ہوتا ہوگا اور عام دنوں میں وہ سارے سال کی منڈی ہے جو سمجھو اور مزدلفا کی منڈی یہ ان دنوں آباد ہوتی ہے رات میں زباں کرنا وہاں یہ سلوٹر ہاؤس بند ہوتا ہے اجازت نہیں ہوتی سوق ہلاکا کا مجھے پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے وہاں بھی رات کو اجازت نہ ہو, منع کر دیتے ہوں اپنے جو اسلائی بھائی ہوتے ہیں جن کو تجربہ ہوتا ہے یہ سک الحلاقہ میں قربانیاں کرتے ہیں مستلفوں میں بھی کرتے ہوں گے یہ میں نے ناظرین کی معلومات کری اس کا کبھی ایسا موقع ہو تو سکول یاد کر لیں یا یہ بھی یاد نہ رہے کوئی بات نہیں آپ کسی ٹیکسی والے پوچھیں گے نا کہ مکے شریف میں جو جانور کٹتے ہیں اس جگہ کو ہم لے جاؤں وہاں جانور جا بکتے ہوں اس کو پتا ہوگا دس ریال لیتے ہوں گے پر نفر شاید پہنچا دیتے ہوں گے ولہ تعالی علم و رسول و علم اجزو جل صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم پر نفر فی نفر نو ایک آدمی کا ایک فرد کا بلکہ پہلے تو پوری ٹیکسی کا دس ریال لیتے تھے ایک ہو یا چار ہو تو مجھے یاد پڑتا ہے آپ تو ہو سکتا ہے کیا اب کیا دام ہے پتہ نہیں بہت پرانی بات ہوگی بڑھیا جی زیادہ ہوگی اور قربانی ان دنوں میں تو ہر ایک مطلب عام طور پہ زیادہ ہی دام لیتا ہوتا ہے اس طرح کے جو سیزن کی جو چیزیں اس کا پھر آم دنوں میں ریٹ کم ہو جاتا ہے یہ تو آپ نے حاج کا بتا دیا اب فرض کرنے سے آپ کل مدینہ شریف سے رہ جائیں اور آپ کا جی چاہے کل کل کتنے دیکھی یار سامان سو برس کے ہیں پل کی خبر نہیں مدینے جانے خواہش جیسے ہو تو بندہ یہ کہ یار کل اگلے سال اس سال یہ ہوگا تو اگلے سال ہی ہو سکتا ہے اس کے لیے تو کہوں کہ میں ابھی ابھی ایسے سیو ہو جائے تو یہ تو ایک حال ہے نا جی تو چلا گیا نا تو مدینہ شریف کی حاضری تو سارا سال ڈبل بارہ گھنٹے جسے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے یہ, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے, ہے کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے کوئی دور رہ کے قریب ہے پھر کیا کوئی پاس دے ہے کہ اپنے وہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے قربانی ہو رہی ہے آ, گوشت کی تقسیم کاری بھی ہو رہی ہوگی لوگ گوشت بانٹ رہے ہوں گے اور گوشت بانٹنے کا مرحلہ یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ناگفتا بے مرحلہ ہوتا ہے بعض کا اللہ ان شاء اللہ عید بل ہو من کسا کر آپ نے ہڈیا دیا نہیں تو نکل آئیے اچھا ماشاء تو خود میں آ گئے اللہ اللہ میں پہناؤں گا سمجھ رہا ہوں یہ بائیں کی بن سر یہ بہتر ہے بائیں کی بن سر جی یہ بائیں کی بن سر اور یہ کچھ اس کی وضاحت ہو جائے گی یہ کیا مطلب آپ کی اور شفیق صاحب کی بات بھی اور ہمیں بھی پتہ چل جائے آپس کی جو بات ہوئی ہے یہ مفتی شفیق صاحب تصویر اب ہاتھ ملانے میں ان کی انگوٹھی خود بخود میرے ہاتھ میں آ گئی تو پھر یہ جو بات چیت ہوئی انہوں نے فرمایا کہ میں تو آپ کی نیت سے آپ کو پہنا کی نیت سے لایا تھا تو پھر میں نے وہ دائیں میں ڈالی سیدھے میں تو بہتر یہ کہ الٹے ہاتھ کی بنسر یہ بنسر یہ خنسر چھوٹی سب سے چھوٹی انگلی تو बोलते بولتے ہیں اور اس کے برابر والی کو हैं بولتے ہیں تو بہتر یہ کہ الٹے ہاتھ کی यह ہینڈ کی یہ बराबर کے برابر والی جو فنگر ہے اس میں اس طرح پہنے اس کا نقش ہتھیلی کے اس तरफ رہے ہتھیلی کی طرف یہ مرد کے لیے جینٹس کے लिए مگر یہ ہو چاندی کی اور چاندی بھی ساڑھے چار ماسے سے کم وزن ہو ایک اس میں نگ ہو نگ ایک ہی ہو نگ کا وزن کتنا ہی ہو ایک سے زیادہ نگ بھی نہ ہو بغیر نگ کی بھی نہ ہو نگ اسٹون بھی شٹون پتھر, شٹون پلاسٹک کا بھی نگ ہوتا ہے نگ عام طور پہ آپ انگوٹھی تو پہنتے نہیں ہیں آج کیوں پہنی آپ نے عید کے دن مستحب ہے اب وہ انہوں نے دی تو میں نے پہن لی ویسے اب عید کے دن کس وقت مستحب ہے آیا عید کی نماز میں ہے تو وہ گزر چکی جب سارا دن جب بھی پہن لے تب مستحب ادا ہو جائے گا بن مانگے ملی اور پہن لی کچھ نیت مستر نہ تھی تو کیا مستحب ہوگا کیسے ہوگا ادا اس وقت کوئی نیت ذہن میں نہیں تھی نہیں ہاں نیت ذہن میں آئی تھی میرے, میرے ذہن میں آیا تھا کہ عید کے دن مستحب موٹھی. مگر یہ ذہن میں آیا تھا میں نے نیت کی تھی نہیں کی تھی یہ تھوڑا اب کر لیتا ہوں مطلب ذہن میں آنا اور نیت کرنے میں بھی فرق ہے کہ میں اس نیت سے پی... یہ نیت ہے اے یہ مستحب ہے یہ ذہن میں آیا اب میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ مستحب ہے تب نیت ہوگی نا سمجھ میں تو یہی یہ آتا چند کون ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ مدینہ مدینہ سویرے سویرے امیرت پاپا جانی کی زیارت کر کے دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو سیاحت کاملہ لا سیات آپ یا فرمائے محمد شہزاد تاری کر رہا ہوں پیارے بابا جان عید مبارک تق خیر مبارک تقبل اللہ تقبل اللہ, کا نعم تقبل اللہ منا من کا منا و محمد کاشف تاری مرکز رو لیا لاہور سے میری سے بابا جان کو بہت بہت عید مبارک خیر مبارک پیارے باپا جان عید الاضحا پر ہمیں قربانی کے علاوہ مزید کون کون سی نیکیاں کرنی چاہیے کون سی نیکی ہے جو چھوڑنی چاہیے عید کے دن سبحان اللہ وبی احمدی تین سو بار پڑھ کر تمام مسلمانوں کی اروا کو روحوں کو اشار سواب کیا جائے تو تمام جن جن کو اشال سواب کیا ان کی قبروں میں ایک ہزار انوار داخل ہوں گے جب یہ پڑھنے والا بھی فوٹو گا اس کی قبر،, قبر میں بھی ایک ہزار انوار یعنی ایک ہزار نور داخل ہوں گے نمازوں کی پابندی ہمیشہ ہی کرنی ہے اس کا بھی اہتمام کریں پہلی اگر صف چھوٹتی تھی تو عید کے دن زیادہ اس کا اہتمام کریں تکبیر اولہ کے ساتھ پہلی صف میں بازت نماز کی شہادت حاصل کرے سلے رحمی کی نیت سے قربانی یا گوشت رشتہ داروں کو جلدی جلدی پہنچائے پہلے رشتہ داروں کو پہنچائے سلے رحمی کی نیت اور جو ناراض ہے اس کو سب سے پہلے پہنچائے اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ کیا ہوگا ناراض رشتہ داروں کے ساتھ تو صدقہ کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کروانے جائے, اپنی بندہ کر کے سوچ رہا ابھی ناراض بندے کے پاس جائیں وہ بولے گا میں وہ جائے گا میں جاؤں گا میری بےزی کرے گا ہم کوئی سے جائیں بندہ پتا بھائی اپنا کوئی تھا بھاگ جاؤ یہاں سے ادھر منہ ٹھا کے ہو اگر کوئی ایسا ایسی کاروائی ہو جائے پھر کیا کریں گے رین بنا کر جائے صبر کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا میرے بقری عید کے ہی دن تھے وہ جب یہ میرے گرد پیرا نہیں ہوتا تھا تب کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی پچیس سال پرانی بات ہوگی بیس سال تو ایک رشتہ دار کا مجھے پتہ تھا کہ وہ گھر سے کچھ ان لوگوں کی ناراضیاں تھیں تو میں نے ہمت کری کھاتے پیتے لوگ تھے ہم تو غریب تھے تو خیر میں نے ہمت کری اور میں ان کے گھر عید کا دن تھا یا پتہ نہیں دوسرا دن تھا ہو سکتا ہے عید ہی کا دن ہو بقرعید کا ہی تھا میں ان کے گھر چلا گیا دستک دی دروازہ کھلا بٹھایا مجھے اور مجھے حیرت سے کہا کہ تم اتنے بڑے آدمی ہو گئے دعوت اسلامی کا وہ دور شروع ہو چکا تھا شہرت تو تھی میری کہ تم اتنے بڑے آدمی ہو کر اس طرح ہمارے گھر چلے آئے تم نے لگا میں اب بڑوں کے مسائل تھے آپ لوگوں کے اب میں چھوٹا ہوتا تھا اب میری عمر اب میں آیا ہوں سلاح کرنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے میرا تو جھگڑا بھی نہیں تھا ان سے تو خیر انہوں نے مجھے وہ ریسپانس دیا مان دیا پھر میں چلایا پھر میں نے گھر میں ترکیب کی کہ میں نے لگا میں گراؤنڈ بنا کے آ گیا ہوں اب تم لوگ جاؤ تو یہ ہمارے گھر میں سے بھی چلے گئے بین وغیرہ اور تو اس طرح یہ کہ سلح ہو گئی الحمدللہ بابا اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی غیر معمولی انداز میں ترکیب بنائی جائے کہ وہ سامنے والے کو توقع ہی نہ ہوگی وہ یہ یہ کام بھی یہ کر سکتا ہے اب یہ کہ وہ بچے کے ہاتھ گوشت بھیج دیے تو شاید اتنا اثر نہ کریں تو ایسا کچھ انداز اپنایا غیر معمولی ہے زین بنا کر جا کے دھکے بھی پڑیں گے تو جھگڑا نہیں کرے گا یہ ذہن بنانا ضروری ہے ورنہ تو اگر لفٹ بھی نہیں کرائی تو پھر ادھر سے ہی جھگڑا شروع کر دیا اس نے کہ میں تمہارے گھر پہ چلا آیا تو بھی تم مطلب مجھے لفٹ نہیں کرا رہے کیا پاؤں پکڑوں تمہارے نہیں کروں گا جا کر کے وہ لڑکر آ گیا تو کیس خراب ہو جائے گا پہلے تو زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں جائے اور ذہن بندہ کرائے منتیں کرے منتیں کرے, منتے کرے اللہ ہاں ترکیب بن جاتے کر مجھے تو منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ترکیب الحمدللہ بہت دیر تک یا نگے یاد کچھ دیر تک بیٹھا رہا بات چیت ہوتی رہی اس میں میں ناظرین بھی بتا طرح طرح کے وہ دیکھ رہے ہوں گے تو اگر ان میں دیکھنے والا کوئی ایسا ہے کہ جس کا رشتہ دار اس سے اسکولوں کے انداز میں اس طرح گوشت دینے آئے یا عید والے دن ملنے آئے ان کے لیے کیا مزید پھول دیں گے وہ کس طرح سے ان سے بہیو کریں وہ آئے اس کا انتظار نہ کیا جائے اپنے چلے جائیں اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان پہل ہماری طرف سے ہو تو کیا بات ہے کیا بات؟ تو چلو آ مرحبا اس کو ویلکم کریں خوش دلی کے ساتھ اور اچھے موڈ کے ساتھ اور اس کو بٹا ہے چائے شائے پینا ہے اس کو دوستی کرنی ہوتی جھگڑا ختم کرے لڑائے لڑائے معاف کرو اپنا دل صاف کروانے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اب اچھا مورا یہ بچپن کا علیہ محمد سنت سردے کہ ہمارے پاس ایک منڈی کا سوال بھی موجود ہے ہم وہ چلا رہے ہیں جب یہ چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں خاص بات کیا ہے شاید ان کو چلنے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے ان کی شیپ جو ہے وہ الگ ہی قسم کی ہے ایک یہ جانور ہے ایک اور جانور ہے اور آپ ان کو آگے سے دیکھیں تو ان کی ایک الگ ہی شیپ نظر آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے جس طرح انسانوں میں پولو وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح جانوروں میں بھی پولو ہو جاتا ہے تو یہ دو جانور ہیں جن کو پولیو ہو گیا ہے ملازہ کیجئے دیکھیں اس جانور کے پاؤں جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں یہ اس کے پیدائشی ہیں قدرتی ہیں بتایا جا رہا ہے بتایا گیا جس طرح انسانوں میں پولو نہیں ہو جاتا ہے اس طرح شاید یہ ان جانوروں میں بھی پولو ہو گیا ہے پیدائشی ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ایک راجا ہے اور یہ رانی ہے جی یہ ان کا ایک الگ ہی شیو ہے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑے دیدنی بنے ہوئے ہے نا لوگ ان کو دیکھنے آ رہے ہیں ایک رش لگا ہوا ہے بابا ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے یہ جو جانور ہیں جو اس انداز سے جو ہے پھیلے ہوئے ہیں جی بابا اس جانور کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے راجہ کی اور رانی کی پانچ پانچ لاکھ روپے یعنی دس لاکھ روپے کی جوڑی ان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اب اس قسم کے جانور ہیں یہ عیب میں آئے گا یا خوبصورتی میں آئے گا یہ تو اب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے یا اس قسم کے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے یا قربانی ہوگی نہیں تو آپ برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیں ان کا پولیو ان کی خوبی بن گیا دام بڑھ گیا اس کا لنگڑا پنگڑا پن, پن لنگڑا پن ظاہر ہونا پن. اس کی قربانی مانے ہوتی ہے لیکن ایسا کہ جو اپنے پاؤں سے زمین پر رکھ کے اپنا وزن برداشت کرتا ہوا چل لیتا اور قربان گاہ جا سکتا ہو اس کی قربانی ہو جائے گی مکر و تنظی گی آج علی اللہ تعالی میں کر رہتا کہ قربانی کا گوشت جب تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات حالات نہ گفتہ بھی ہو جاتے ہیں جیسے ایک چائیں بھائی گوشت دینے کے لیے جب باہر جو ہے وہ نکلے تو وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے ٹوٹ پڑے اور وہ برتن ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور یوں گنگا مشکل کا ماحول بن جاتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گوشت لینے والوں کی کثرت ہوتی ہے باقاعدہ طور پر یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ ایک ٹولہ بنتا ہے وہ گوشت جمع کرتا ہے رکھتا ہے پھر دوبارہ وہ آ جاتا ہے لینے کے لیے یعنی ایک جگہ پر اچھا دینے والے بھی, بھی, بھی ہوٹلوں کو سب بھی ہوں گے جو گوشت جمع کرتے ہوں گے نا اس طرح قربانی کا واقعی یہ کرتے ہوں گے اس طرح جہاں بٹتا وہاں پہنچ جاتے ہوں گے پھر یہ ہوٹلوں کو بیچ آتے ہوں گے مدینہ سلمان بھائی سر ہماری باڑی پہ آنے دیں جی جی حضور بالکل جی پوری ہو جائے نا بات اچھا پوری کر لیں بابا کر لیں بدری پھول دے رہے گی جی وہ بانٹنے والا بھی پھر دو دو بوٹ کے ہی دے رہا ہوتا ہے کیا فرمائیں گے آپ کیا نظام اپنائیں کہ مستحق تک گوشت پہنچ جائے اس طرح یہ واقعی ہے اب کیا حل کرے بےچارہ جس نے قربانی کی اب وہ مستحق اب کوئی حصہ مطلب کہاں سے لائے جسے پتا چلے کہ یہ حقدار ہے اچھا پھر ہر مسلمان حقدار ہی ہوں دیکھو تو غریب امیر کی قید تو ہے نہیں قربانی یا گوشت دینے میں تو مالدار بھی اگر لیتا ہے تو دے تو سکتا ہے نا اس کو اچھا اب جو اس طرح لے جاتے ہیں وہ بعد میں جمع کر کے بیچ آتے ہیں ہوٹلوں کو تو اب یہ بھی ہے معیوب ہے لیکن جب اس کو مل گیا گوشت اپنا جو قربانی خود کی وہ اپنی قربانی یا گوشت کو بیچ کر اس کی رقم استعمال نہیں کر سکتا لیکن جس کو قربانی گوشت ملا اب اس کو تو ایک گفٹ ہے یہ یہ اس کا مالک ہے اور یہ اپنی گفٹ میں ملا ہوا گوشت اگر بیچ کر رقم حاصل کرتا ہے تو ہے تو حلال لیکن مایوب ہے لوگوں کو پتا چلے گا تو برا والا بولیں گے یہ لوگوں کو مسئلہ پتا نہیں ہوتا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح قربانی کا گوشت جمع کر کے اس کو آپ ہوٹلوں میں سپلائی نہ کریں یہ اچھا ہے کسی کو پتا چلے گا تو وہ آپ یہ غیبتیں ہو سکتا ہے مدینہ ہو سکتا ہے اس کی بھی ٹیمیں بنی ہوئی ہوں ہوٹل والوں نے نکالی ہوئی ہوں ہاں بالکل یہ پیکج ہوتے ہوں گے اس کے بھی اتنا گوشت لاؤ گے تو ہم اتنی, اتنے پیسے دیں گے اتنا لاؤ گے تو اتنے دیں گے تو قربانی کا یہ جانور بھی ذرا ملازہ جو اس وقت آ, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یہ قربانی کا جانور جو ہے اب یہ جا رہا ہے راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے جو اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں گے ان شاء اللہ اب یہ کہ یہ کس کے نام پر قربان کرنا ہے علی رضا بھائی ساتھ کھڑے ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا شاید کچھ نام تو دیے تھے ان کو ایک باپا کے آپ کے نام کا کاٹ گیا تھا یہ کٹ گیا میرے نام کا جی جی اچھا بلال اچھا ام بلال کے نام کا بھی ہو گیا پھر میری ایک اور بہن کا میں نے بولا تھا ان کا بھی ہو گیا ان کا نام ہے زہرا زہرا ان کے نام کی بھی کر دیں قربانی یہ بڑی ہے مجھ سے وہاں ہے پڑھنے والا جی گوشت تقسیم کرنے کے حوالے سے بھی سوال ہو گیا یہاں ایک بات اور بھی ہے حضور کے گھر میں جیسے کلیجی پکتی ہے تو بعض اوقات گھر والے جو ہوتے ہیں گوشت کے جو اچھے حصے ہوتے ہیں وہ تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور جو تھیچھڑے ہوتے ہیں یا ہڈیاں ہوتی ہیں وہ اچھا ہڈیاں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں وہ ہڈیاں جن میں مغز ہوتا ہے نلی ہوتی ہے جن کے اندر بونگ کہتے ہیں وہ کم ہی لوگ جو ہے وہ باہر دیتے ہیں اور دوسری قسم کی ہڈیاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کالی وہ شور بھائی نکلے گا وہ جوڑوں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں تو وہ بہرحال تقسیم کر دیتے ہیں یہ انداز بنانا کیسا بہرحال یہ کہ بہتر تو یہی یہ ہے کہ تین حصے کیے جائیں گوشت کہ اس سے تو تین ہو گئے نا جی اسے کی جو ہڈیاں ڈال رہے ہیں اسے محی محی جی برابر نہیں ہوگا جی اب وہ کیا ولہ وعلوم اب یہ اگر سورتوں کے مغز کے بھی تین حصے کرے کلیجی کے بھی تین حصے کرے اب ایسا کوئی تفصیل پڑھنا تو مجھے یاد نہیں پڑتا یہ فرمائیں گے کہ بلکہ یہ گوشت بھی نہیں ہے کلیجی سری پائے یہ گوشت کی اصطلاح ان کے لیے نہیں ہے یہ الگ ویرائٹیز ہیں لیکن اب ان کے بھی ایسا لگتا ہے کہ تین تین حصے کرے تو اچھا کہ وہ یہ طریقہ تو ویسے مایوب ہے کہ جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ جو بالکل بہترین پیس ہے وہ سارے کے سارے رکھ لی جائیں اور صرف ہڈیاں یا ایسی چیزیں جو عام طور اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ تقسیم تیسرا حصہ کر دیا جائے ایسی تقسیم کاری تو معیوب ہے جی یعنی کرے جو بہترین حصہ ہے وہ بھی اور جو کم بہتر حصہ ہے وہ بھی سب کے تین تین تین تو مدینہ مدینہ تو عام طور پر تیسرا حصہ بھی اپنے لیے جو زیادہ قربانیاں ہوتے ہیں نا وہ رکھتے نہیں ہوں گے کیا کہاں رکھے کیا کریں تو تھوڑا بے کے پھر یا پورے پورے جانور کاٹ کے وہیں بانٹ دیتے ہیں ایسا بھی کرتے ہیں لیکن کلیجی تو ہوتی اتنی بابا کے وہ گھر کے اتنے افراد کے لیے کلیجی جی تو ذرا چھوٹی ہوتی ہے جائز تو ہے نا سن حرج نہیں ہے مطلب ویسے ہے تو جائز پورا ہی جانور اپنے پاس رکھ لیا تب بھی گنا نہیں ہے مستحب تھا کہ تین اس سے کرتا پپا مجھے دوسری طرف آئے جس کے گھر گیا اب اس کو گوشت جب اس نے دیکھا تو وہی کوالٹی تھی جس کی طرف سلمان اشارہ کیا کہ وہ کم بہتر چیزیں ایک سائڈ پہ کر دی اور وہ تقسیم کیا اب وہ بعض کا جب وہ منہ کھولتے ہیں نا پھر اس میں سے بہت کچھ نکلتا ہے مطلب کچھ باتیں ایسی کرتے وہ حبت میں آ جاتے ہیں حکومت میں آ جاتے ہیں یہ تو ہم ہے گوشت جو رشتہ دار دیتے ہیں نا جاننے والے تو گھر والے گھر میں یہ عادتیں ہوتی ہیں ہڈی اور بوٹی پکڑا دی ہڈیاں دے دی. اے لو پھیپڑا کو دیا جاتا ہے یہ پھیپڑا دے دیا پھیپڑے کا ٹکڑا ڈال دیا پھینکنے کی ہڈی ہم کو دے دی آپ کہتے ہیں شکریہ بہت ہیں اور کی بتیں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہمارے گھر میں جیسا گوشت بھیجا ہے ویسی ہی باتیں میں سنے گا نا جیسا جو گوشت بھیجے گا اچھا گوشت بھیجے گا تو تعریف سنے گا اچھا گوشت نہیں بھیجے گا تو ہم یہی بولیں گے نا کہ بھی گوشت کیا کیا بھیج دیے بھی زیادہ بھی بھیجے گا نا تب بھی اس پہ بھی تبصرہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس, کا, اس کو بوتھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ آپ کو لگتا ہے اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے یہ اس کو اس کا ڈبل دینا چاہیے ہمارے یہاں اتنے تعلقات ہیں اور یہ ہے اور وہ پرانی یہ یعنی مطلب شیطان جو ہے نا یہ زبان پر قابض ہو جاتا ہے کیلواتا رہتا ہے صورت یہاں بھی ہو سکتی ہے جیسے گوشت بھیجا اور جن میں اچھا بھیجا جاؤں لینگویج میں ابھی بن رہے تو اس کی حوصلہ افزائی یا تعریف یا دل جوئی کر سکتے ہیں پیغام بھیج کے آپ نے اچھا گوشت بھیجا ہمارے ہاں یہاں ایسی بنتی نہیں اگر واقعی اچھا لگا ہو گوشت تو اچھا ہڈی بھی اچھی ہے اس کی قربانی کا جانور گی. لیکن اب نفس کو بھی اچھا لگا ہے بولتا ہے تلچوئی کے لیے تو اچھی بات ہے عمومی طور پر حضور جب گوشت پکڑا ہوتا ہے گھر پہ گوٹیاں بنتی ہیں سیخ کباب بنتے ہیں یا جو بھی ڈشیز تیار باز کا قورمہ گھر پہ جو بنتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں کچھ کثر ہوتی ہے یعنی گوشت صحیح ہی گلا نہیں ہوتا بعض اگر یہ بالخصوص جو سکی ہوئی بوٹیاں جسے آپ فرماتے ہیں عمومی عرف عام میں عرفے عام باربیکیوں بھی لوگ بولتے ہیں یہ جو بناتے ہیں اس میں وہ جو بوٹیاں ہوتی ہیں وہ کچی رہ جاتی ہیں تو اب اگر وہ کھا لیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے بتائیں کیا احتیاط کریں گوشت گل بھی جائے نقصان بھی نہ ہو اور کھا بھی نہیں دراصل وہ عام دنوں میں گوشت کی بوٹیاں ہوتی ہیں ان دنوں میں بوٹے ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ عام دنوں میں مقدار کم ہوتی ہے اور ان دنوں میں مقدار زیادہ ہوتی ہے تو صحیح مسالے کا بھی تعین اس کے حساب سے تعداد یا مقدار کی سمجھ نہیں آتی دوسرا یہ کہ ہنڈیاں وہی ہوتی ہوگی جو وہ تھوڑے گوشت کی تھی اسی میں زیادہ ڈال دیا تب اس کو ہیٹ صحیح ملے گی نہیں بوٹیاں بھی بڑی مسالہ بھی اس کی ضرورت کے مطابق نہیں تو یوں بھی گلنے میں کسر رہ جاتی ہوگی پھر جلدی بھی ہوتی ہے اب آپ جانور کٹ رہے ہیں ناشتہ کیا نہیں ہے بھوک لگی ہوئی ہے جلدی ملے تو پھر کچا پکا ہی کھاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی تو دعا کرتے ہوں گے نا روزی میں برکت کی اور چورن کا پروڈکشن بھی تو بڑھتا ہے نا ان دنوں آرے چورن بھی تو بکتا ہے نا اب مشکل یہ کہ یہ کچا بھی اتنا ڈالتے کہ چورن کی جگہ بھی شاید نہیں چھوڑتے ہوں گے یہ معرتن اپنے بولنے تو یوں پھر بس کارڈیولوجسٹ کو بھی کام ملتا ہوگا شاید ڈر اور اتنی زیادہ ہوتی ہے ان دنوں کے کولسٹرول وغیرہ تو بڑھ جاتا ہوگا بوتھس ہوگا جن کو کولسٹرول کا مرض ہو ان کو ایک دم جمپ کر جاتا ہوگا پپا یہ کچھ کر گیا یہ کام وہ غلط کیا اس نے وہ اس طرح کچی پکی بوٹیاں کھا گیا اب کوئی اس کا وہ گھریلو علاج ہے کہ وہ کیا کرے مطلب کیڑا کھائے وہ اس طرح کی چیز ہے خود کردار علاج نیسٹ اپنے ہاتھوں کے کیا کوئی علاج نہیں دیوار پہ زور سے سر مارا خون بہنے لگا اب بولتے کہ کوئی علاج ہے کہ یہ سر جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے اب تو ڈاکٹر کو روزی ملنی ہے اس کی دعا قبول ہوئی ہوگی کچھ دوا بکے گی میڈیکل سٹور والے کی دعا قبول ہوئی ہوگی تھوڑا بینڈیج وغیرہ بندے گا تو یوں اب ہزار پانچ سو روپئے آپ کو خرچ کرنا پڑے گا تھوڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا پھر جا کے صحیح ہوگا سر یہ جب ڈال لیا تو یا تو پھر گورکن کی دعا قبول ہوگی گورکن بھی تو دعا کرتے ہوں گے نا میں برکت کی تو شاید آپ اس کی دعا کا سمر بن جائیں گے یا کارڈیولوجسٹ کی دعا کا سمر بنیں گے اور جنہوں نے ہسپتالیں کھول رکھی ہیں ان کی دعا کا سمر بنیں گے وہاں داخلہ ملے گا آپ کو مریض جو آپ کے عزیز رشتے دار ہیں ان کو عیادت کرنے کا ثباب ملے گا اچھی نیتوں سے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں مطلب یہ ساری صورتیں یہ بیل بکرے آپ کے ساتھ ہوگا اب اگر آپ سمبھل کر نہیں کھائیں گے ان دنوں تو مدری چینل کے ناظرین پکانے والیوں میں صحیح بولتا ہوں آپ کو پانی میں پکاؤ گھی تیل نہیں ڈالو یہ ایک تو ویسے چربی کی مار ہوتی ہے اس میں اس کے اندر سے گھی نکلتا ہے پھر اوپر سے گھی تیل ڈالتے تو پھر یہ تو میں صحیح بولتا ہوں گوشت میں دیکھو اس قربانی گوشت میں سارے سال کا یہ ان مانو کر عطر ہوتا ہی ہے نچوڑ ہوتا ہے سارے سال کا یہ گوشت اتنا چربی والا پورے سال نہیں ملتا جتنا ان دنوں میں بکرد میں ہوتا ہے ان میں واقع ہی میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں چربی والا اگر گوشت ہے تو گھی تیل کی اس میں حاجت نہیں ہے آپ گھی تیل نہیں ڈالیں پانی میں پکائیں انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے کیسے کیسے آئے گا وہ وہ جو آتے ہیں آئیں گے آپ کیا دیکھیں آپ پکائیں اور اس کو گھی تیل کے بغیر پکا کر اور اوپر جو تار ہوتی ہے نا گھی کی وہ بھی چمچ سے نکال لیں پھر کھائیں یہ گھی تیل کھائیں گے نسوں میں کیوں چڑھاتے ہیں اب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اس کے مطابق جو کہ یہ میرے پاس آ مجھے پیسے ملے میں علاج کروں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ خود پیش کریں کہ ٹھیک ہے میں حاضر ہوتی ہوں یا حاضر ہوتا ہوں پھر الگ موٹاپا بیچ سے بڑھتا ہے ہاضمہ ڈسٹرب ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے ہےاضمہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے یہ ذرا عام طور پر تجربہ ہوتا ہے لوگوں کو تو ارے سنبھل کے کھائیں کس طرح کھانا چاہیے بقرید میں اب میرے کو دیکھ لینا میں کس طرح کھاتا ہوں آپ دیکھیں گے تھوڑی جو بیٹھے ہوں بھی خوشی اور خوش کسی کام میں تو ہو نماز میں تو آتا ہی نہیں ہے اور کھانے میں بھی نہ کرے ویسی مصروفیت اور سنہ کا تاری ہو جاتا ہے کھانے کے ٹائم میں کون کس کو دیکھے پھر تھوڑا پیٹ بھر بھر آ جاتا ہے پھر وہ زیارت سوچتی ہے <laughs> یا پہلے سے بھرا ہوا تو بندہ زیارت کرے گا میں <laughs> ایک مباللہ کرتا ہوں کہ مجھے دیکھ لے میں کس طرح کھاتا ہوں مجھے مت دیکھنا پھر میں دیکھ تھوڑا بہت آتا ہوں وہ بھی رہ جاؤں گا جھجھک جی ہوتی ہے پھر کھانے میں چلو آپ کو آپ کا خوشی میں نے لوٹا دیا آپ کو کھانے کا خوشی پا ہوش بھی کائم رہے یاد بھی کام رہے ساری چیزیں آنے دو میدان میں مجھے ہر سال کی طرح امید ہے کہ تیاری جاری ہوگی آنے دو اس کو پھر میری باتیں کس کو کتنی یاد رہتی ہیں وقت ہی بتائے گا اللہ کیا آپ کو قربانی میں کون سا جانور پسند ہے بیڑ دمبا بکرا چھترا یا یہ چکتی والا دمبا یا بیل کون سا جانور پسند ہے قربانی میں پہلے جب میں خود جاتا تھا نا منڈیوں پہ لینے کے لیے تو میری تو یہ ہے کہ جیسے کہ وہ نا سیاہی میں چلتا ہو سیاہی میں بیٹھتا ہو سیاہی میں دیکھتا ہوئے آنکھوں پہ کالا ہلکا پیٹ کی جگہ پر کالے بال کالے پاؤں یہ ڈوںتا پھرتا تھا ہم لوگ جاتے تھے کیا كیار کوئی كوئی جو حدیث میں جس کا تسكر آیا یوں مطلب اپنی تركیب بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے تو حصہ یہ تھوڑا یوں کہ چلو صحیح ہے یہ کہ پورا جانور جو مندی کا پورے شہر کا سب سے قیمتی جانور ہو وہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے اور پھر بھی یہی عرض کی جائے کیا پیش کروں है جانا है, है, کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے بس اب تو میں ویسے ہی میرا صاحب اب تو آنا جانا کر نہیں پاتا پسند آپ بتائی تو میرے پسند بتا دو چتکبرا ہوتا ہے چتکبرا بکرا جو ہوتا ہے چت چتکبرا مینڈا وہ تو تمنا بھی ہے نا ایک شیر میں سباب سے بھی بڑھ کر کاشو والا جاگ کی تکلیف ہے جا کی تکلی دنیا میں پیدا نہ عرض ہے کہ اس وقت آپ کو کافی ہو ہے ناظرین دیکھ رہے ہوں اب عرض یہ ہے کہ اس وقت جو گوش فروش ہوں گے جو جن کے یہاں جانور دبا ہو گئے ہوں گے ان کے گوشت اور کھالوں کا جو اس وقت برا حال ہو رہا ہوتا ہے اب یہ کیا کرے گھر کا فرد کیا کرے اس بارے میں کچھ تھوڑی سی آپ رہنما فرمائے بڑی بے بسی نظر آتی ہے کہ ایک طرف گوش فروش حال کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد گوشت بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر جو مالک ہے جس کا جانور ہے وہ کرے تو کیا کرے وہ سن بھی نہیں رہے ہوتے اب صحیح جا رہا ہے صحیح جا رہا ہے صحیح آ, ہے, صحیح آ ہے. تجربہ تو ہوتا نہیں ہے پورا سال تو نہ گوشت لینے جاتے ہیں اس ہمیں کوئی تجربہ ہوتا ہے لیکن یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ گوشت کا قیمہ بن رہا ہے ہڈیوں کا قیمہ بن رہا ہے تو ایسی صورت میں اب گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کریں سب ہڈیوں کا سیم مطلب بے تک انداز میں کاٹ رہے ہوتے ہیں یہ جو ماہر ہوتے ہیں نا وہ ایسا کم کرتے ہیں جو سیزن کے گوشت فروغ اب وہ سبزیوں والے مچھلیوں والے سب نکل پڑتے ہیں ان دنوں جن کی چڑیا رسی بھی نہیں کاٹ سکتے تو بےچارے وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں جانور سے. کہ رسی تو گردن سے سخت ہوتی ہے ویسے ہی نہیں کہ وہ نہ چھری تیز کرنے کا ان کو کوئی ترکیب معلوم ہوتی ہوگی یہ چھری اس پہ وہ جو مشینوں کی سان اور گردش کر اس پہ یہ سجاتے ہیں تو اس سے چھری تیز نہیں ہوتی یہ پتھر پر تیز ہوتی ہے میں اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے پانی ڈال کر جیسے اس طرف اگر بارا بار رگڑ لگائے نا چھری کو تو اس طرف بھی بار بار رگڑ لگے گی کم زیادہ کرے گا تو پھر وہ ادھار جو ہے نا وہ انبیلنس تو صحیح کٹے گا نہیں جانور بوٹی نہیں کٹے گی اس طرح مطلب ان کو تجربہ اتنا ہوتا نہیں سب کو جلدی بہت ہوتی ہے ماہر ان کو زیادہ جلدی ہوتی ہے ان کو زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو ان دنوں یہ کرتے ہوتے ہیں پہلے سے لاکھ انسان بات بھی کر لیں لیکن وہاں کریں گے پھر یہ کرتے ہوتے ہیں اس کا حل تو یہی ہو سکتا ہے کہ یہ بولے کہ مطلب میں اتنے لوں گا تو اس کو بولے گا میں تم کو اتنے زیادہ دوں گا مگر شرط یہ کہ اسی طرح تم کرو گے یہ کچھ طے لے اس سے نہ کھال میں کوئی سوراخ آئے گا نہ اس میں گوشت میں کوئی غلط ہڈی کٹے گی اس طرح کوئی لیکن پھر بھی مشکل ہے نہیں تو یہ کوئی بہت ہوتی ہے یہ کوئی مطلب ویٹ بنی ہے نا پبا کہ ایک شخص کسی کا اتنا مہنگا جانور کو اس انداز پر کاٹ رہا ہے اور مثال کے طور پر اس سے پانچ ہزار کی بات ہوئی ہے وہ پانچ ہزار روپے لے بھی رہا ہے اور اس کے جانور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو کیا اس میں اس سے اور کوئی ہونی نہیں سکتا یار آپ نے جانور کا ایسا عجیب و غریب حال کر دیا گوش کا اب میرا خیال کچھ بھی نہیں ہو سکتا پانچ ہزار تو دو چار سال پہلے کی بات ہوگی میرے پاس وہ جو پہاڑ ہے نا اٹھارہ ہزار مانگے تھے آپ وہ بھی جانور بھی تو پھر جیسا جانور ویسا ریٹ چلتا ہے بابا ریٹ بھی اب جس کا میں کہہ رہا ہوں وہ پانچ ہزار میں بھی مہنگا ہے آدمی لا لا یہ امیر بلال کے نام پر یہاں لے کر آئے تو میں نے تو کہا تھا یار انیس ہزار دے دو یار صحیح کام کرے انیس ہزار دے دے صحیح کام کرنے کی شرط آپ نے رکھی نا شرط نہیں رکھے صحیح بولا ہاں انیس کا فگر اچھا ہے یہ امر بلال کے نام پر یہ جانور ابھی کٹنے جا رہا ہے مگر ابھی ہم نے کسی سے اس کا ترکیب کی نہیں ہے یہ پورے کا پورا جانور کہیں اور دینے کی نیت ہے ایک علاقے میں مگر کر کٹائی تو ہم کو دینی ہوگی جی جی علی رضا بھائی یہ جانور بھائی آج کھالوں میں مصروف ہوں گے کل انشاءاللہ وہ قربانی کریں گے اس کی کئی جگہ پر ماشاءاللہ جانور آپ کے پہنچائے گئے ہوں گے جن کے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ آج قربانیاں ہوئی ہوں ان اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جی علی رضا بھائی جی بابا یہ ابھی جانور کٹنے جا رہا ہے اگر آپ دعا پڑھ لیں کس کے نام کا بلال یہ نیچے پڑھنے والا موجود تھا ہماری جی. ترکیب یہی تھی کہ نیچے وہ پڑھتے رہے جی تو اسی لیے وہیں سے ترکیب بنا لیں کی ٹھیک ہے وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ جی سلمان بھائی آپ کا ٹیم ہے فی بلال کا نام آجیا ٹھیک ہے جی جی سر مقصور جی سلمان بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ جی میں ایک اور سوال کر رہا تھا سوال گوشت سے متعلق ہی ہے اور کیونکہ گوشت ہے لوگ کھاتے بھی ہیں حضور اور موس موس گھر لوگ گوشت کھاتے ہیں اور طرح طرح کے وہ عمر کے افراد مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر کے مختلف افراد کے لوگ جو ہے وہ لوگ آ... اللہ اکبر یعنی آ... زندگی کے مختلف ادوار جو گزار چکے ہوتے ہیں وہ بھی گوشت کھاتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی گوشت کھاتے ہیں مطلب بوڑھے بھی کھاتے ہیں جوان بھی کھاتے ہیں جی تو جوان تو جیسے جیسے ہے وہ کھا ہی لیتے ہیں بوڑھا بندہ بے جس کے دانت نہیں یا جس کے دانت کم ہیں وہ کھائے تو کیسے کھائے اور کتنا کھائے اور کیا کیا کھائے جس کے دانت نہیں ہیں اب تو وہ نقلی چوکٹا لگ جاتا ہے دانتوں کا تو مگر روزہ وہ اس طرح تو نہیں چبا پاتا ہوگا جس طرح ایک تندرست جو قدرتی دانت ہیں تو وہ حضور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کام چلاتا ہوگا یہ بھی دیکھا ہے وہ نکال کے جب کھانا ہوتا ہے تو اس کو نکال بھی دیتے ہیں وہ نکال کے کھانے والے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ بغیر खाते کے کھاتے ہیں بوٹیاں جی جی جی نہیں بوٹیاں نہیں میں نے روٹی کھاتے دیکھا روٹی ہو سکتے کھا لیتے نرم کہاں جرم میسر ہوتا ہے عید کے ان دنوں میں تو وہ قسمت والا ہو جس کو مل جائے گی شوربے میں بھگو کر روٹی مطلب گوشت تو نہیں کھا سکتے جس کے دانت نہ ہو بھی ہے کہ عمر زیادہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ کھانا چاہے بھی تو توڑیاں آزمائش ہے اس کو اب جوان کہے کہ اب بھی نہ کھاؤں گا تو کب کھاؤں گا اور وہ کہے کہ میں تو لکڑ ہضم پتھر ہزم یہ یہ سوچ بھی کہ میں لکڑ ہضم پتھر ہزم ہوں یہ کیسی اب بس وہ کھاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں چلتے بھی نہیں ہیں میں کرنے والے ہوں داڑ دوڑ کرنے والے ہوں ان کو ہزم ہو جائے گا بیٹھنے والے جوان بھی تو بیمار ہو ہی جاتے ہیں جوان کو بھی دل کے دورے پڑتے ہیں فالج کے اٹیک ہوتے ہیں آپ ڈرانے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں عید کا موقع ہے اور اس پہ مطلب آپ فالج کی بات کر رہے ہیں ہارٹ اٹیک کی بات کر رہے ہیں وہ بندہ تو بےچارہ سہم جائے گا ویسے سہم یا سہمتے نہیں یہ تو مصیبت ہے ڈرنے والے نہیں ہم ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے آج ہٹ جاؤ انا جو پیٹ کے کپلے مدینہ کا ہے نا کسم بھی کھا لینا موبائل کروں تو ان دنوں سے قسم توڑ دے یار یہ مطلب دو چار دن اسٹے لے لیتے اپنے قسم کا کفارہ دے دیں گے یا پیٹ بھر جائے گا تو دیکھو آپ یہ لگتا ہے یہ بننے کے مراحل میں چل رہا ہے ابھی ابھی صبر کے جام تقسیم کر دو ان کو کیا بات ہے جی مرحبا بات ابھی ابھی شروعات ہوئی ہے جی ایک آدھ گھنٹہ تو لگے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تیار تعام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ اچھا حضور جو مہمان بعض اوقات جاتے ہیں گھروں پر تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی قیمے کے کباب کھاؤں گا اور پسندے ان کا ہمارے لیے جو ہے وہ استعمال اور انتظام کیا جائے یعنی مہمان آہ, کسی کے ہاں میزبان کے ہاں جانے سے پہلے ہی ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم, ہمارے لیے یہ کچھ جو ہے وہ تیار کیا جائے کیا فرماتے ہیں آپ اس انداز کو اس رویش کو اس <تصفح> مہمان اس کہتا ہے کہ یہ پکاؤ جی جی جی تو بے تکلفی ہے تو کہنے میں کیا حرج ہے کیا کیا فرمائش کرنی چاہیے جیسے اگر مثال کے طور پر آپ نگان شورا کے گھر جو ہے وہ مہمان بن کر آ رہے ہیں تو آپ کیا فرمائش کریں گے نگان شورا کو کیا کہیں گے کہ میرے لیے یہ یہ کچھ ہے آج تو انہیں کا مہمان ہوں میں ہم سبھی انہیں کے مہمان ہیں مگر میں نے تو کوئی فرمائش نہیں کی نواز دیں گے یار اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ اگر جائیں گے امیر سنت کے گھر پر آپ مہمان مہمان تو ہوتا ہی نہیں کیا مریض مریض مہمان نہیں ہو سکتا وہ تو یہ مہمان بنا رہے اپنے کو تھوڑی مرید کھانے کے لیے اس کے لیے بجاتا آتا رہے پیر کے پاس تو پھر کچھ اور بھی تو ملتا ہے نا کھانا کھانے کو بھی نہ ملتا ہے کھانا تو ملی یاد ہے پیروں کے آستانے پر اللہ اللہ باقی تو جو لینے والے دماغ ہونا چاہیے لینے والا جذبہ ہونا چاہیے آپ کا اصل رسوت جو ہے نا سلمان بھائی آپ فجر کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں شاید میں فجر کے ہیں دم کیا آپ بھی تو تھکے ہی ہوں گے مگر یہ بابا اس بہت دیر سے جو کھانا پینا چل تو یہ باتیں کچھ کہتی ہیں تصے پیغام او او ناشتے میں دیر لگانے والے انشاء اللہ ایسے میری ایسی ویسے صبر کی طاقت سنبھالو میری ویسے کوئی خاص نیت نہیں تھی خاص ہو یا نا اب آپ سے آگے کون جائے گا جی آگے ماشاء اللہ گوشت بن رہے ہیں گھبرا دیر سے سلمان آ جائے گا انشاء اللہ ظاہر ہے کہ جب جانور کٹتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے ٹکڑے ہو کر پھر پہنچیں گے مگر یہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ایک جگہ ہے ایک اور جگہ ہے جہاں تھوڑی دیر پہلے پکنا شروع ہو چکا تھا تو یوں یہ بھی ایک تسلی یہ بھی تسلی کی بات آپ ہیں تو کیا غم ہے آپ ہیں تو کیا غم ہے توڑا ہی کھانا ہے نا آپ کے ہوتے ہوئے ابھی آپ نے تو ان کو کہیں کھانے کی باتیں چل رہی اور آپ نے ان کو بھی کھانے کی باتیں اب میں بھی تو انہیں سفوں میں شامل ہوں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے یہاں قربانی ہو جائے بابا آج جیسے کہ عید کی نماز کے بعد جب دعا ہو رہی تھی اس میں بھی ہم نے دعا کی تھی کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں یہاں پر اس وقت ٹھیک ٹھاک اور ٹھاک ٹھیک پریشانی ہے یعنی یوں سمجھیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پانی جو میں نے سنا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پانی اتنا کھڑا ہے کہ شاید قربانی کے جانور قربان نہ کیے جا سکیں اچھا کھالے لے کے جانا تو ایک اپنا ہی مسئلہ ہے تو ہمارا ہم سوچتے رہیں گے لیکن جن کے گھروں میں پانی کیچڑ اور مطلب جو بہت عجیب حال ہے تو یہ بھی یوں سمجھے کہ ایک تو وہ غریب طبقہ جو قربانی کرتا نہیں ہے وہ تو ویسے ہی ایک بیچارہ پریشانی کے میں وقت گزار ہوتا ہے لیکن اس بار ایک ایسا بھی طبقہ ہے کہ جو باوجود اس کے کہ قربانی کی استطاعت ہو لیکن ان کی یہاں قربانی کرنا ایک بڑی آزمائش ہو چکی ہے اور کافی ہمدردیاں ہیں ایک تو ہمارے ملک کا ایک اپنا یہ ہم نے دیکھا ہے اسپیشلی ہم باب المدینہ کراچی کی بات کریں کہ ایسے کئی اہل درد اسلام بھائی ہوتے ہیں جو ان کی غمخواری اور دل جوئی وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں لیکن یہ کہ مزید اگر آپ کی طرف سے بھی کچھ مدنی پھول ہوں گے تو ان کی دل جوئی ہوگی اگر ان تک پہنچ رہا ہوگا اب جہاں پتہ نہیں ان کے نش... سنا نہ پانی ہے نہ بجلی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اب اگر گوشت پہنچا بھی تو یہ پکا بھی نہیں سکتے گوشت پہنچانے والا پہنچے کیسے اس تک دینا تو پکا کر چاہیے کچا تو اس یہ بہت اچھی بات کی آپ نے ان کو کچا گوشت پہنچائیں گے تو ان کو پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے اگر فریج ہو تو چلے گا کیسے چولہا کیسے چلے گا چولہے گا کیس... یہ جی سکھا ہوا باکس بنا کر لنچ बॉक्स یا ڈنر बॉक्स جس طرح بنتے ہیں نا چاول روٹی پکا ہوا سالن کو ایک کائی چاپ اس طرح کا کوئی باکس بنایا جائے پر ہیڈ تو کچھ کچھ باکس یا بڑا बॉक्स بنا کر ان کو دے دیے جائیں بڑے ثواب کا کام ہے یار اپنے دکھیارے استائی بھائیوں کے ساتھ اس طرح ہمدردی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا تو آپ کو جنت کی نعمتوں سے مشرف فرمائے گا دنیا میں بھی برکت ملے گی انشاءاللہ اللہ آخرت کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ شاء اللہ تو ہمت کیجیے غریبوں کی ہمدردی کیجیے اور ان کو اگر ممکن ہو تو پکا کر گوشت بھجوائیے پکانے والے نہیں بھی نہیں ملیں گے کچن میں کون پکا کر دے گا کیونکہ اسٹاک بھی زیادہ چاہیے نا بس جتنا کر سکتے ہیں پکا کر روٹیاں بھی تندوری بھی بند ہوں گے روٹیوں کی فراہم ڈبل روٹیاں چاول واقعی اس وقت پکانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن پھر بھی جو کر سکتا ہے جس سے بند پڑے اس کو کرنا چاہیے جس جتنا دشواری ہوگی اتنا انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا کال چلائیے بابا جان میں محمد یہ کب آپ سے بات کر رہا ہوں خدمت میں ہے کہ سوال ہے کہ نے کبھی کسی بکرے کو خود ربا کیا ہوا ہے الحمد للہ پیارے جان میں پیارے باپا جان میں محمد عمران رضا اتاری مدرسد اور مدینہ قنزل کی مان ٹاؤن مرکز لاہور سے عرض کر رہا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور علیہ سلاۃسلام اپنی قربانی میں کون سا جانور قربان فرمانا پسند فرماتے جی اس کا جواب اشار فرما دیجیے چتکبرا مینڈا اس کا تذکرہ ہے حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبخہ فرمایا اونٹ بھی نہر کرنا ثابت ہے ہجت الوا کے موقع پر سکسٹی تھری اونٹ اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے نہر فرمائے اور پھر بکیا کے لیے مولا مشکل کشاہ کو حضرت علی کرنا مزلہ ہو توم کو اجازت بخشی ضرور جب اونٹ نہر فرما رہے تھے اس وقت کیا عالم تھا آئیے کہ اونٹ خود آگے بڑھتے تھے اور ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرتے کہ پیارے آکا سلم و تعالی وسلم پہلے مجھے نہر فرمائیں ہر ایک کی آم عید مبارکب اللہ ہند کے شہر پونا سے شہباز ابو جی بول رہا ہوں امیر علیہ سنت اور تمام مسلمانوں کو عید کی پر خلوص مبارکباد تقبل اللہ عنا کا احمد آباد سے بابا جان آپ کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک ہو خیر مبارک یہ مبارک غلط العام ہے غلط الاوام تو عید مبارک نہیں ہے قرآنی لفظ ہے یہ مبارک راہ پر زبر ہے عید مبارک لفظ مبارک قرآنی لفظ ہے تو مبارک کہنا چاہیے مبارک زبانوں پر بہت چڑھا ہوا ہے <تصالح> ماشاء اللہ پیارے <تصالح> دار... <تصالح> باپ بجانا آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو و وافیت کے ساتھ عمر بالخیر عطا فرمائی میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت کی خوشیاں مبارک خیر مبارک آپ کو بھی مبارک سر میری ذرا میں کو بول رہے جانور قربانی <تصالح> واسطے بھی کرتے ہیں قبلا کی طرف کرنا منہ ضروری ہے یا اور بھی کسی طرف ہو جائے منہ قبلا رخ اس کا کرنا ضروری ہے کسی اور طرف بھی ہو سکتا ہے سنت یہی ہے کہ قبلے کی طرف ہو اور یہ زبا سے اس کا تعلق ہے قربانی سے نہیں ہے جب بھی جانور زبا کرے اب اس میں ازمائش بہت ہوتی باغ پر جسے روڈ پہ بہت یعنی جانور ہے ظاہر وہ بھی اپنی زور ازمائی کرتا ہے اور کبھی بالکل اٹھ سم گر جاتا ہے تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے جبکہ جب نیچے پتھریلی زمین ہے روڈ ہے تو کیا کرنا چاہیے بہت دور دور تکسیٹتے بھی ہیں وہ کبلا رو کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ان کا بس کوئی کو اس سیٹ کرنے کے لیے اس کو بہت بہتر کھینچتے ہیں گسیٹتے ہیں تو یہ تو جانور ایک تو وزن دار ہوتا ہے بےچارا اور بے بس ہوتا ہے بندھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو تکلیف تو بہت ہوتی ہوگی اس کو تکلیف سے بچانا چاہیے اور کوشش یہ کی جائے کہ وہ ایسا اینگل سیٹ کیا جائے جس سے وہ گرے ہی صحیح سمت پھر تھوڑا بہت چلو حرکت دے کر اس کو سیٹ کر لیا زیادہ نہ کھسیٹا جائے کہ اس کو زیادہ تکلیف ہو بیچارے آپ کے دسترخوان پر دیکھا تھا ایک دفعہ کہ وہ چونٹا تھا وہ چل رہا تھا اسلائی بھائی نے جو ہے وہ ہاتھ رکھا تو آپ نے اس پر جو ہے وہ جو تاثرات تھے آپ کے اس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اس کو اچھا نہیں سمجھا مرنے دیتے چونٹے کو وہ مار ہی رہا تو ٹھیک چونٹا ہے سب کا چونٹا یہ مرا مار بھی رہتے تھے وہ اصل وہ یہ ہوتے چونٹی چونٹا یہ وہ چھوٹے چھوٹے وہ جانور ہیں تو ان کو مطلب یوں ہٹاتے بھی نا ہاتھ سے تو یہ زخمی ہو جاتا وہ بھی زخمی ہو گیا تھا اس کا پاؤں یوں ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا نا سے دیکھا میں نے کیا کر دیا وہ بیچارہ میری طرف سے ہی ہٹا رہا تھا تو برل یہ ہٹاتے رہتے یوں یوں کر دیتے ہیں تو یوں کرنے سے اس کو یوں یہ تو زخمی ہو جاتے ہیں بیچارے تو اس کو ہٹانے کا نیچر جیسے یہاں ہوگی نا اٹھا کے تو یہ اٹھتا تو ہے لیکن پھر وہ اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو جیسے یہاں ہے تو یوں کپڑے کو یا یوں کپڑے کو اچھالتے نا تو بعد اچھل کے یہ دور ہٹ جاتا ہے یا دور گر جاتا ہے پھر گرنے سے ان کو چوٹ تو نہیں آتی ہوگی ہلکے پھلکے ہوتے پھر یہ بلا تکلف چل رہے ہوتے ہیں ہم یوں کریں گے نا گھس گے پھر یہ بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں ادھر ادور لوگ لوگوں کو جو ہے وہ مارتے ہیں کوٹتے ہیں کسی کا ہاتھ توڑ دیا کسی کی آنکھ پھوڑ دی کسی کو لہو ل کر دیا کسی کا ڈانڈ توڑ دیا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور آپ وہ چونٹے کا جو ہے وہ اس کا اتنا خیال کر رہے ہیں چونٹی مارنا بلا ضرورت ناجائز ہے اور لال چونٹی آتی ہے باریک سے وہ کو کاٹتی ہے اس کو مارنا جائز ہے کیونکہ وہ تو کاٹتی ہے چپک جاتی ہے آم چونٹیاں نہیں کاٹتی تو یہ بے زرر جانور کو یعنی یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی جانور کو نفع حاصل کرنے کے لیے تکلیف دینا مارنا جائز یا خود سے یا دوسرے سے زرر دفاع کرنے کے لیے دفاع زرر یعنی نقصان سے بچنے بچانے کے لیے بھی اس کو مارا یا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے خامہ خانی ابھی چوٹی چڑھ گئی چوٹا آ گیا یہ بچارا کاٹتا تو نہیں اس کو کھاما گا یوں کر کے پھینک دیا تو اب یہ نہ مرا نہ بھی وہ تڑپتا رہے گا نہ جانے کب مرے گا تو یوں چوٹی چونٹا اٹھانا نہیں چاہیے اس کو پھونپ سے اڑا دے کبھی کپڑا جھاڑ دے تاکہ اس کو تکلیف صدمہ نہ پہنچے کہ یہ زخمی ہو جائے زخمی ہوتے دیر نہیں لگتی یہ لیجئے ظلم سے بچنے کا آپ بہت لین دیتے ہیں جانوروں پر ظلم نہ کیا جائے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں سنتے یعنی آپ یہ بات مدنی پول یہ آج سے بیان نہیں ہو رہے یہ ہوتے چلے آ رہے تو لوگ تو کر رہے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی اور بات کر لی جائے تو بات جو نہیں آنے والے نے وہ تو اپنا کام کر ہی رہا ہے جیسے گوشت فروش ہے اس نے تو وہی وہ کام کاٹ نہیں, کاٹ نہیں ہے اس نے جانوروں کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے پائے کاٹنے کاٹنے اس نے کھار دھیڑنی شروع کر دینی ہے یہ ایک معمول ہے اور چلتا ہی آ رہا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ظلم کے بارے میں جیسے ظلم کا انجام رسالہ لکھا گیا ظلم پر بیان کیا گیا اس کے علاوہ ظلم سے متعلق جو جو ارشادات مل رہے ہوتے ہیں سلسلے چل رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کیسے سلمان بھائی کہہ دیں کہ کوئی مانتا نہیں ہے یا کوئی رکتا نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جائزہ لینا شروع کریں تو کئی ایک تعداد ہوگی جو نہ زل... ایک تو تعداد ہوتی جو ظلم سے باز آ گئی ہوگی ایک تعداد شاید وہ ہوگی کہ جو ظلم سے اگر باز نہیں بھی آئی ہوگی نا ظلم سے بچنے کا ذہن بنا ہوگا پھر ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو ظلم میں مبتلا ہو جاتی ہے لیکن پھر ظلم کے بعد پھر ان کو احساس ہوتا ہوگا کہ ہم سے ظلم ہوگا تو وہ توبہ کی طرف مائل ہوتی ہوگی مجھے میں جو دعوت اسلامی کو دیکھتا ہوں نا. ایک تو دعوت اسلامی تبدیلی لائی ہے یعنی کہ امام شریف آ گئے داریاں آ گئیں اللہ لباس بدل گئے ایک تعداد وہ ہے جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہے مگر ان کا یہ مدنی ہولیا نہیں ہے گیٹ اپ نہیں ہے وہ اپنے مگر دعوت اسلامی نے ان میں ایک تعداد ہے جن کی سوچوں کو بدلائے بعض وہ ہے جن کی سوچیں اور انداز اور لباس سب بدلے بہت کچھ بدلا بعض وہ ہیں کہ جن کی کچھ چیزیں بدلیں کچھ چیزیں نہیں بدلیں بات چیزیں یو کے مراحل میں ہیں تو ایسے اس دور میں پور فتن دور ہم کہیں پور فتن دور کے اندر سوچوں کا بدلنا مزاجوں کا بدلنا معافی مانگنے کا مزاج آ جانا آپ کیا گھروں میں معافی مانگنے کا مزاج نہیں سنتے کیا گھروں میں معافی مانگ تو یہ کہا دعوت اسلامی کے مدی ماحول کی برکت و ذکر پر ان ذکر تنفقل اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے اور الحمد اگر ہم دیکھیں گلزارہ بھی مسجد سے جو بیانات کا سلسلہ ہے اجتماعات جی کا سلسلہ ہے آج دنیا میں لاکھوں لاکھ آشیقان رسول جو دعوت اسلامی سے وابستہ تو یہ چینجز ہی تو ہے یہ کل اگر ہم ان کی ماضی کیا اگر ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک تعداد ہے جو ایک مطلب کہ ظلم میں اپنی مثال آپ مگر آج الحمد للہ محبتوں کا پیغام عام کر رہے ہیں تو سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے اور سمجھانے کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے اگر میں تو یہ ممی لے کر اللہ نہ کرے ہم بات کرتے ہیں کہ سمجھانے کا فائدہ اس طرح ہمیں ظاہر نہیں بھی ہو رہا یہ کو مان نہیں رہا تبھی سمجھانا تو بھی تو فائدے سے خالی نہیں ہے نا سوباؤ سے تو وہ بھی خالی نہیں ہے یہ مدری پھولوں کا سلسلہ جاری اور ہمارے درمیان حاجی امین جس طرح ان کا ایک جزبول ہوتا ہے مختلف مقامات پر جانے کا تو رکنے شرا حاجی امین ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمیں بیان کریں گے کہ یہ اس وقت کہاں تشریف فرما ہے اور منوانا ہمارا کام بھی نہیں ہے ہمارا منصب پہنچانا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی منوانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی وہ تو قرآن آیت ہے نا یاد ہو تو پڑھیے قرآن آیت کسی کو شاہد یاد ہے پورا آئے کہ انبیاء کرام کو بھی پہنچانے کا ایک تو بل جی اور یا یوہر رسول بلغ ما انضر عل ربق و علم طفال فما بلختہ رسالت کر جے پیغمبر آپ پہنچا دیجیے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں و علم طفال فما بلختہ رسالت اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا نہیں خالی پہنچایا بھی نہیں تو آپ نے رسالت کہا قدا نہیں کیا یعنی پہنچانا ذمہ داری ہے واضح. اور واضح ہے یہ آیت قرآن آیت تو سر آنکھوں پر الٹے ہاتھ سے ایک تو واضح سورہ یاسین کے اندر ارشاد موجود ہے وما علینا البلاغ المبین اور ہمارا کام تو واضح صاف صاف پہنچا ہی دینا ہے اور وہ جو آپ اکشا تھا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ اصلاح کے حوالے سے کڑنا اور اپنی وہ اپنے اوپر کافی آپ محسوس کرتے تھے تو اس پر قرآن کریم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح کی تسلی بھی عطا فرماتا ہے کہ محبوب آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے ان کی وجہ سے مطلب آپ اپنی جان پر اس طرح وہ بوجھ لے لیتے تھے اور یہ بھی ایک آپ کیفیت کی ہی یہ تعریف ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اچھا ج... نیچے آ... کیا دکھایا جا رہا ہے حاجی امین آئے آجی امین, آجی امین پہنچے تھے کہیں حجی امین آواز آ رہی ہے ہماری وعلیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام امیر جی سنت, سنت آپ کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ بابا ابھی ہم برگ کالونی میں موجود ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی جو وہ قربانی کی کھانے بھی جمع کر رہے ہیں اور ایک مقام پر ہم جمع ہوئے ہیں یہاں دعوت اسلامی کی تحت اجتماعی قربانی کا بھی سلسلہ ہے ہمارے تنویر بھائی یہ پورے جو ہمارے گوش پروش ہیں ان کے یہ نگران ہیں اور ابھی ان سے ہماری یہی بات چل رہی تھی کہ ہمارے ان جو ان کی جو اسلائی بھائی ساز ہیں اگر یہ تین دن کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد پیدان نماز کوٹس کر لیں تو یہ ماشاء اپنی نیت پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو باپا اس نے ان کو دعاؤں سے بھی نواز دیں اور یہ اسلام بھائی جو کوششیں کر رہے ہیں ان کو بھی دعاؤں سے نواز دیں اللہ آپ سب کو میٹھا مدینہ دکھا آئندہ سال اللہ کرے آپ حج پہ ہوں اللہ اللہ سبحان اللہ عمید. آمین حاجی امین ہمارے حاج آپ سا... کے ساتھ ہو کاش بد دعا کرتے رہو حاجی امین انشاءاللہ شاء آتے سال ہو سکتا ہے کہ یہی باتیں آپ وہاں سے انشاءاللہ برائے راست ہاں تو مطلب ہمارے نگرانوں کو یہیں رہنا ہوگا نا بابا امین یہاں مزدل فارم میں کوئی جگہ مل جائے ناؤ مینا پانی کے جانور وہاں جو کٹ مینا میں نہیں ہوں گے اچھا وہ کے ذریعے کو ترکیب ہم کریں گے تو مینا مینا میں بھی ہوں گے یا پھر چل رہے ہوں گے ان شاء اللہ مزدلفا سے آ رہے ہوں گے تو آجی امین آپ تو دیکھیں نا نکران اور یہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ان کو تو کھانے جمع کرنے کے لیے رہنا پڑے گا نا جو جیسا جیسا آپ حکم فرمائیں گے لبائے گی نہیں تو مطلب یوں کہ اسی طرح انشاءاللہ اماد مدنی اعلان کریں گے کہ آجی امین فلاں ہیں تو یا پور بھائی فلاں علاقے میں اور امیر ہے یا تو مضطریفہ بھی ہوں گے مینا بھی ہوں گے وہ ہمیں اسکرین ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ کرے کہ یہ خواب ہمارا شرمندہ تعبیر ہو سنا ہے بابا جاگتی آنکھوں کے خواب پورے ہو جائے گا بابا ان دی دیگر مقامات پہ بھی انشاءاللہ ہم حاضری دے رہے ہیں اور ماشاء اللہ آپ کو برکت دے تمام اسلام بھائیوں کو سلام عرض کیجیے گا شُرا بھی, بھی, بھی, بھی, بھی, بھی سلام فرما رہے ہیں اور امیر علیہ کا بھی سلام عید کی مبارکباد دی ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو عید مبارک ہو ماشاء اللہ مننا و دنیا بھر میں بلکہ اسپیشلی میں کہوں تقبل اللہ مننا و امین جواب میں کہنا چاہیے نہ خیر مبارک نعم تقبل اللہ منا ومین ماشاء الله دعوت اسلامی کے مبلگین محبین مطالقین اس وقت ملک بھر میں مختلف مقامات پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے مصروف عمل ہیں جن جن کے یہاں قربانیاں ہوئی ہیں اگر آپ کے اب تک دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ نہیں کرتے کہ یہ کھال پہنچا ہی نہیں ہے تو مہربانی کر کے ٹیلی فون نمبر اگر یہ اسکرین پر نمبر بھی آ رہے ہیں ان نمبروں پر رابطہ کر کے کھال پہنچانے کی آپ کوشش کیجیے سلو علحیب صلی اللہ تعالی محمد نیچے جانور ذبح ہونے جا رہا تھا اچھا اچھا بھی یہ دیکھے دکھایا جا رہا ہے کچھ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کا رنگ بدل گیا ہے یا پکنے کی طرف جا رہا ہے یہ آپ کی طرف آنے کی ترکیب جا رہی ہے تب دل کو ہے بڑا جی نیچے جانور ضبع ہو گئے اچھا چلیں یہ بھی کٹ گئے آہا اللہ اللہ لو چار پیر باندھ رہے ایک پاؤں جو الگ رکھنے کا کہا تھا میں نے شاید وہ نیچے کھلا ہو و علم ایک پاؤں نیچے کھلا ہے شاید ہو سکتا تھا کھلا ہے علم نیچے اگر آواز آ رہی ہے جی کھلا ہوا ہے چاروں چاروں اصل وہ چاروں کریں تین کے لیے پچھلی ٹانگ کھلی رکھنی چاہیے تو پچھلی ٹانگ یہ زور زور سے ہلاے گا تو اس طرح بدن کا خون جو ہے نا وہ نکل آئے گا اب کھولنے سے ذبح کرتے وقت ہی تین ٹانگیں باندھی جائیں ایک کھلی رکھی جائے یہ مستقل قربانی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مستقل مطلب اس کا خیال رکھا جائے اوپر کی ٹانگ کھلی ہے صحیح ہے تو یہ ہلا سکے گا نیچے کی اتنی ہلا نہیں سکے گا اس کے بدن کے تلے دب جائے گی چل مدینہ کا ایک اپنا ہی ذوق اور شوق ٹائم میں جو گئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں چل مدینہ کی کوئی سوگات ناظرین کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے حضور نگرانی شورا آج تک ایک وظیفہ جو ہے جو آپ نے چل مدینہ پہ بتایا تھا دوران کافلہ چل مدینہ جو تھا اس میں جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نگرانی شورا کو آج تک میری آخری معلومات کے مطابق تو اس وقت تک تو معمول میں تھا اب بھی ہوگا مجھے نہیں بتایا تھا مطلب امیل سنک کے ساتھ جب سفر میں ہوتے تو بہت ساری ایسی برکتیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں وہ فجر کی نماز اور اثر کی نماز کے بعد دس دس دفعہ جو پڑھنے کا ہے نا لاید اللہ واحد اللہ شریق اللہ ملک ولاء الحمد و دل خیر بہلا کلین بہلا کل شعین قدیر یہ دس دس دفعہ پڑھنا ہوتا ہے پجر کے فرض کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد پاؤں پاؤں بدلے بغیر تو وہ اس وقت یہ دو ایک کی بات ہے تو میلے سن خاص تاکید فرمایا کرتے تھے ویسے بھی فرما دیتے تھے کہ ادھر ادھر یوں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ اوراد و وظائف میں بھی مصروف رہا کریں ماشاءاللہ اللہ اسلام تلاوتوں میں مصروف رہا کرتے تھے تو لیکن اسپیشلی اس سے پہلے ان چیزوں کی طرف توجہ اس وظیفے کا مجھے اندازہ نہیں تھا پڑھنے کا تو اس وقت آپ سب کو یہ کیا کرتے تھے یاد کیسے کیا آپ نے میں نے کوشش کی ہے میں تو ابھی تک ناکام ہی ہوں ان سے چل مدینہ ہوں گے نا ان اللہ اللہ اللہ اللہ تو چل مدینہ کا انتظار نہ کرے پہلے سے تیار ہو جائے تیار چلے ابھی سے پڑھنا شروع کریں اصل میں یاد کرنے کے اصول جیسے میں نے امیر سنت کو چند دفعہ یہ دیکھا ہے ایک دعا ملی اب کن جیسے کئی دعائیں کھانے کے بعد کی دعائیں صبح و شام پڑھنے کی دعائیں جب آپ کسی دعا کو جیسے کھانا کھانے کی بات کی دعا ایسی دعائیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں دیکھا ہے میں نے کہ اس دعا کا پرنٹ نکال لیتے ہیں اور جہاں بیٹھنے کی اس طرح کے مقام ہے اس کے سامنے گتہ لگا کر گتے پر لگا کر یہ لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ بالکل یہ مشاہدے کی بات ہے تجربے کی بات ہے اس طرح دعائیں اور اس طرح یہ چیزیں یاد ہو جائے کرتی ہیں جب روز پڑھے نا مسلسل ایک تو اس کی ایک برکت یہ کہ دیکھ دیکھ کر پڑھنا یاد رہے گا دوسرا یہ کہ دیکھ دیکھ کر پڑھتے رہیں گے تو زبانی یاد ہو جائے گا تو دو چیزیں ساتھ ہو جائیں گی ایک عادت ہو جائے گی زبان یاد ہو جائے گا پھر پھر پڑھنا مزید قدرے آسان ہو جاتا ہے تو یہ ہم وہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے ہمیں جب ذوق و شوق ہوگا تو ہم خود ہی یہ ساری ترکیبیں بنا لیا کریں گے لیکن کیونکہ ہم وقتی طور پر ہمیں ایک اٹھان آتی کے بعد پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ کرے کہ ہمیں بھی پڑھنے وغیرہ کے حوالے سے سخی معنوں میں استقامت نصیب رہے آمین یہ ہمارے لیے یا ان کو بھی سب کے لیے ہونا تو چاہیے ہے نا کہاں سے آیا مجھے آپ بھی کیا گھر ہے وہ؟ آئے ہوتی آئیے تو ہوگا تو گھر سے ہی آپ کے تو یہ بےچارے یہ بھی مہمان ہیں نا جلدی لکھالو لو رہ جاؤ گے ورنہ اوپر والے اوڑا ڈا ویڈیو ادنان بھی مہمان ہے کیمرہ مینوں کو سب کو اجازت دکھانے کی میری طرف سے یہ ایک اور اگرچہ میری ملک نہیں ہے انڈر اسٹوڈ سب کو اجازت بکرا زباں ہونے کی تیاری ہو رہی ہے اس کی رسیاں وغیرہ کاٹ لی جاتی ہیں اچھا یہ جو پردے کے باہر جو ہے جگہ تو ہوگی یاری سامنے سامنے کٹ رہے ہیں میں نے پہلے نیچے بھی بولا اوپر سے بھی بولا تھا کوئی چنتا نہیں کیا حل کس کا ان کو بیچاروں کو پانی پلا کر کب سے بیٹھے ہیں پانی ہے کہ نہیں ہے پانی لر رکھے ہوئے ہیں پانی ہے اور یہ رہنمائی بھی ہے جذبہ بھی ہے پوچھا بھی جا رہا ہے مگنی چینل کی اسکرین پر دکھایا بھی جا رہا ہے تو کیا دیکھ کر ادھر والا ادھر والا دیکھ کر میں دونوں دیکھ رہا ہوں گی الحمد للہ اسمر کی زیارت بھی کر رہا ہوں کیا بات سب اسمر کی زیارت کس اعتبار سے تھوڑا وہ بتائیں میرے کسی نیچے جگہ یہ تفصیل صح صح صح تو پھر وہ سلسلہ کھولے میرا کے دراصل سے پھر پوچھ لینی چاہیے صح صح اب کھولے تو چلائیے ہمارے ناظرین نو کافی کال کیوں ہوں گے امید ہے محمد نور الدین اتاری بنگلہ دیش کے شہر سے آپ کو بہت بہت بہت مبارک خیر مبارک پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد محمد ریاض تاریخ ڈھاکہ سے عز کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں علم میں کروڑ ہر کروڑ بگہ تطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے سط کے میری مخصرت فرمائے پیارے مرشد آج عید لگا ہے اور آپ کی یاد بھی آ رہی ہے لمحہ بلحہ کیونکہ پچھلا سال آپ کے ساتھ موجود تھے اور ماشاءاللہ آپ کی صحبت کی برکتیں کیمرے زمینوں کی, کی طرف عید الاضحیٰ کی تو آپ پاپا ہمارے لیے دعا کریں آج بھی جب آپ کو اسکرین میں دیکھا تو یاد تازہ ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں میری میرے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے باپا دعا سے نوازیے گا دعوت اسلامی میں استقامت آپ کی غلامی میں استقامت اور مرتے دم تک مرکزی مجلس شورہ کی تعداد کرتے ہوئے ایمان و آفسیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے اقبال اختاری ہند کے شہر ہلدوانی نینی جو بریلی شریف کے قریب ہے وہاں سے اسکر رہا ہوں آپ کو عید اللہ بہت بہت مبارک خیر مبارک آپ کو محمد حامد صدیقی ہوئے دکھاتے رہے تو اس سے بات کر رہا ہوں پیاری باپا جان کو بہت بہت چوتھا عید مبارک خیر مبارک محمد ابھی نماز پڑھ کر گھر میں آیا ہوں والدین کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے مدر چینل کھولا اور آپ کا دیدار ہوا ہماری عید ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندی عطا فرمائے عمد الخیر عطا فرمائے آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے یہ پوچھنا تھا جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہو اس کی قربانی دیں تو اس کا جو حساب ہے سارا بانٹنا ہوتا ہے یا اپنے گھر بھی کوئی رکھ سکتے ہیں قربانی کر رہے ہیں تو جس فوت شدہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اگر بوتھ شدہ نے وصیت کی ہے تو سارا گوشت غریبوں میں بانٹ دیں پکارا میں اور اگر اپنی طرف سے حصہ لے سواب کے لیے آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا آپ کا گوشت جس طرح استعمال کریں بہتر یہ کہ تین حصے کیے جاتے ہیں قربانی کے گوشت ایک اپنے اور گھر والوں کے لیے ایک دوستوں احباب رشتہ داروں وغیرہ کے لیے ایک غریبوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بھی گوشت ناول فرمایا کرتی تھی حضور گوشت ناول فرماتے تھے تو حضور کا پسندیدہ گوشت جو ہے وہ کون سا تھا کون سا حصہ جب پسند فرماتے تھے کچھ اس کی بھی جو ہے وہ اس, اس حوالے سے بھی مدنی پھولت فرمائیں اور ذہن کیا ہونا چاہیے جب ہم گوشت کھا رہے ہوں اس حصے کا تو ہم کیا کریں گے گوشت بھی کھا لیں اور سواب بھی مل جائے گردن بکری کی گردن اور دستی ہاتھ کا تذکرہ تو ہے کتاب میں گردن دستی اور کمر پیٹھ کا گوشت تو ہم جب یہ گوشت کھائیں تو ذہن ذہنصیب یاد آ جائے کہ یہ پیارے آکاش صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مشرف کیا ہے سبحان تو مگر پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کم کھاتے تھے یہ بھی ذہن ابھی سنت بول کر ڈٹ کر کھانا تو ڈٹ کر کھانا یہ تو سنت نہیں ہے نا بھوک سے کم کھائیں یا نا خواہش باقی ہو اور ہاتھ روک لیں بلکہ بھوک ہوتا. کے تین حصے کرے ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا یہ نصیب ہو جائے تو پھر تو ڈاکٹر ڈاکٹر کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے پاپا یہ جو ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹتے قربانی جنہوں نے کرنی ہوتی ہے اب یہ قربانی ہو گئی تو وہ بات ایسے بھی ہے جو دوسرے دن کرتے ہیں یا تیسرے دن کرتے ہیں اب وہ دوسرے دن قربانی کرنے کے بعد اپنے بال ناخون وغیرہ کاٹنے گا یا پہلے دن کاٹیں گے قربانی کا ہی لکھا ہے جب تک اپنی قربانی جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو جائے تب بال ناخن کاٹے مستحب ہے چاند رات سے لے کے اب تک البتہ اگر ناخون کاٹے یا جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں پردے کی جگہ کے ہو رہی ہے تو جن کا کاٹنا ضروری ہے تو وہ چالیس دن کے اندر اندر کاٹنا ہوتا ہے اب ان دنوں میں چالیس دن اگر ہو گئے تب تو یہ رکنا مستحب نہیں ہے اب تو کاٹ دینا واجب ہے کہ کاٹ دے اس کو ورنہ چالیس دن سے زیادہ گزار دینا یہ گناہ ہے ناخن اور بغلے اور ناف کے نیچے کے بال یہ چالیس دن کے اندر اندر کاٹنے ہوتے ہیں جیسے آج قربانی کا دن ہو چکا ہے تو بعض جیسے قربانی شام میں ہوتی ہے اور بعض کیا دوسرے دن ہوتی ہیں پہلے دن ہوتی بھی نہیں ہیں. اب یہ کیا کریں اب یہ ایک وہ جس میں جس نے قربانی کرنی ہی نہیں ہے اچھا کرنی ہی نہیں ہے ان کے لیے تو ان کے لیے مستحب تو ہے کہ چاند رات سے عید کی نماز تک جی وہ یہ جی نہ کاٹے جی عید کی نماز کے بعد بھلے کاٹ لیں جی اس کو بھی انشاءاللہ قربانی کا سبب ملے گا مفتی احمد یاد خان صاحب نے میرے آتم لکھا ہے جو, جو شریف فقیر ہیں جن پر واجب نہیں ہے جی شریف فقیر ہے جو جی, جی ان کے لیے جی, ان کے جی ان کے لئے مسافر غنی ہو لیکن واجب تو اس پر بھی نہیں ہے جس میں واجب نہیں جس پر, نہیں جس پر واجب پر دی دی نہیں ہاں استطاعت اس نہ ہونے کا ہے استطاعت نہ ہونے کا اس بارے میں جن کو قربانی کی فضیلت ملے گی اگر قربانی کے نہیں ہے تو سفر یہ استطاعت کی کمی کا ذریعہ نہیں ہے سفر استطاعت طاقت سفر میں تو طاقت اب تو ہوتی ہے پھر لیکن جو مسئلہ ہے وہ تو ریاض تو ہے روز روز جو ٹائم دیتا ہے اس ٹائم پہ آتا نہیں ہے دیر سے ہی آتا ہے اور عموماً جی عموماً دو فیصد ہی نہیں جی جی عموماً دونوں کا ساتھ ہے نا جی بابا دونوں کو ساتھ میں گوش پروش دیر سے آتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ٹائم پر آتا ہے مگر جن کے یہاں جانور کاٹنے کے لیے آتا ہے نا وہ اس کو بہت انتظار کروا ہے حالانکہ وہ زیادہ مجھے بظاہر اس کو زیادہ مجھے لگتا تکلیف دے کیونکہ اس کا بالکل سیزن ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور کی بکنگ نہیں کی اور اس کو بٹھا کر رکھ لیا پیسے شاید بڑھانے نہیں ہیں دیکھیں تو اس سے دونوں طرف میں نے خیال ہے اگر کلام ہو جائے تو مجھے عید کی نماز کے بعد بازو का یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور کے लिए وہ اوزار وغیرہ بھی یہ رکھ جاتے ہیں جن کے جانور پہلا کاٹنا ہے تو اب یہ کہ جن کو کٹوانا ہے ان کو ریڈی رہنا چاہیے کہ اس کا وقت بہت قیمتی ہے اس کو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے کرتے ہیں ابھی وہ فلا نہیں آنا ہے ابھی فلا نہیں آنا ہے بیٹا کوئی ہے یا بیٹی نے آنا ہے اس وقت تک نہیں کہہ دے گا اچھا ان سے بات ہو رہی تھی ایک مرتبہ یار آپ اتنے پیسے کیوں لیتے ہو نا کاٹنے کے تو کیا یار سمجھ نہیں آتی لوگ دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ روپے کا جانور لے لیتے ہیں لیکن ہم کو دس بیس ہزار روپے دینے میں ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے یہ ایسا جواب دیتے ہیں کہ دو لاکھ کا جانور لے لیا تین لاکھ کا جانور لے لیا ایک لاکھ کا جانور لے لیا ہم نے دس ہزار تو مانگا تھا آٹھ ہزار تو مانگا تھا پندرہ ہزار ہم کو ہم کو دینے میں مسئلہ ہے یہ, یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جانور خریدنے میں ان کو مسئلہ ہی ہوتا ہے وہاں بھی پتہ نہیں کتنے جھگڑے کر کے ہی خریدتے ہیں اس بعض لوگ اور کیا کیا جھوٹ سچ کر کے تو خریدتے ہیں اتنے کا ملتا ہے وہاں وہ چھوڑ کے آیا تم زیادہ لیتے ہو لوٹتے ہو تمہارا جانور پیٹ میں گڑے پڑے ہوئے ہیں پسلیاں دکھ رہی ہیں ان کو پسلیاں دکھ رہی ہوتی گوشت کے اندر کی اب آج زمین بھی ہمارے درمیان آ چکے ہیں دوبارہ عید کے دن اب وہ رکھی ہوئی ہے یا پہنی ہوئی ہے کسی کی دل جو ہو رہی ہے اچھا بپا یہ سائز کے حوالے سے جو ہے اس میں بولو جی شاید کیا حوالے کی جیسے اب یہ اور چیز رہتی تھی یہ تو نہیں میرے میں نے اس کو یہ ہاتھ میں آ گئی خود بخود تو وہاں پہ جیسے یوں ہاتھ میں آ جا پتا نہیں وہاں بھی پہنی ہوئی تھی کہ رکھی ہوئی تھی انگلی میں رکھی ہوئی پچھلے سال پوری تھی پچھلے سال ہو گیا نہیں وزن کم کیا انہوں نے پچھلے سال پوری سی سال فرق پڑا ہے فرق تو کیوں نہیں پڑے گا ایسا فرق پڑا تھا کہ یہ بچ کے آ ہیں یہ بھی صحیح کا فرق یہ ہے ایک تعداد آج کل دنیا میں سب کو نہیں پتا کیا بات اللہ کرے گا ان کو یہ ہاریے نہ نہیں رہے ہارے نہ بولو لبیک بیک لباس کس بات پہ لب بیک کہ پتا ہونا چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں بس اب یہ ہونا چاہیے پتا چل جائے گا گھنٹے کے بعد آپ فرمائیں حضور جو آپ کہیں گے وہ ہوگا جو آپ کہیں گے جب جب جب آپ کو جب بھی ہے جب بھی آپ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو آپ دن فرما دیجیے گا آپ کو تو روز ایک نیت روز تو نہیں نہ چلے گی سلمان بھائی آج کی نیت آج آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں جو فرمانا چاہتا ہوں میں یاد آ گیا مجھے چلیں بہت ہی سلائی کرنی پڑے گی کافی ضرورت ہے ڈرگ روڈ نمبر پانچ سے اس وقت رکنے آمار... رکنیشور ہمارے درمیان ہے اور یہاں شکانہ رسول جمع ہے اچھا حاجی امین ڈرگ روڈ نمبر پانچ پہنچ گئے ڈرگ کالونی آج... ڈرگ کالونی آج... حاجی آج... امین آواز آ رہی ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا باپا یہ ہمارے گلفام بھائی ہیں زگ کالونی نمبر پانچ کے بہت پرانے اسلام بھائی ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے ریحان اتاری یہ ہمارے دورہ حدیض شریف کے طالب علم میں اور یہ ماشاء اللہ یہاں پر ہماری پورے اجتماعی قربانی اور یہ سارا سنبھالا ہے اور ماشاء اللہ ہمارے اس کمیونٹی سے بھی تعلق ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا مرکزی شعبے میں یہ جی, مرکزی جامع المدینہ کے تعلق ہے ماشاء اللہ پہچان نہیں رہا میں یہاں پر مدنی مذاکرے میں آتے نہیں ہوں گے شاید مدنی مذاکرے میں شرکت باپ ہر ہفتے ہر ہفتے حاضری ہوتی ہے دیر سے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی ہوتے ہیں یا اس وقت میں دور دور بیٹھتے ہوں گے یا وہ امام میں ہوتے ہوں گے نا وہ میں بیٹھا کر بڑے جذبے والے ماشاءاللہ ماشا ماشا دو چار ہفتوں سے تخصص والے جو وہ تخصص سلفیف والے آگے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا پیچھے ہو گئے آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آج شام تک کے مہمان ہیں اب آگے آگے رہنا ماشاءاللہ بابا سلام ارج کر رہے ہیں بابا یہ ہمارے سلام بھائی زمین ماشاء اللہ خالی جمع ہو رہی ہے تو سب کو عید مبارک تکبل منا امین کم عرق تکبل منا ومین کم نام تکبل منا امین کمت کے خلاف جنگ نہ کریں گے نہ مسجد بڑوں تحریک جاری رہے گی صلی اللہ محمد کولف اچھا احمد بھائی کولف بھی دیں اور ایک ہمارے یہاں کے کی حاضرین کے لیے ایک اچھی خبر ہے تو پہلے یہ تو ختم کروا دوں اچھی خبر ہے بہت اچھی خبر ہے یہ گرم گرم مجھے نہیں ہے چہرے بتا رہے ہیں کہ خبر تک کچھ ان بس آنے والا ہے ناشتہ آنے والا ہے ہاں ناشتہ بابا اپنا تو ناشتہ لنچ سب یہی ہو جائے گا اس کا ناشتہ تو کر لیا تھا فجر سے پہلے نا علی الحبیب تیاری کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جی کال چلائی ہے شاہد کھانے شاید سے جانور ہم نے لیا تھا قربانی کے لیے وہ دوسرا بیل تھا اچھا, اچھا بیل تھا بالکل صاف ستھرا تندرست ٹھیک ٹھاک تھا وہ کل سے نا اس کے پیر میں مسئلہ بن رہا ہے ہو گیا کل سے کل تقریباً ایک بجے ہوا ہے ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوا اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا لیتا ہوا ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا وہ کیا قربانی کے لیے جائز ہے یا نہیں ابھی تو اس کی بیماری یہ واضح ہو چکی ہے جب چلنا ہی اس کا بند ہو چکا ہے تو انتظار کریں یعنی ایک اور دیکھیں کل یا پرسوں برط اگر بیماری ایسی واضح ہے اور چلنا پھرنا بھی اس کا منقطع ہو جائے ختم ہو جائے اور بالخصوص چارہ پینا چارہ وہ بھی کھانا بند کر دے تو یہ بالکل قربانی کے لیے مانے ہیں یعنی قربانی اس سے نہیں یہ ایسا مریض ہے آپ کا جانور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو یعنی چارہ تک وہ نہ کھاتا ہو تو ایسے مریض کی قربانی نہیں ہوتی البتہ آخر تک انتظار کر لیں اللہ کرے یہ صحیح ہو جائے علاج کرے اس کے ویٹنری ڈاکٹر تو ان دنوں دستیاب ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے علاج تو کروایا ہوگا اللہ کرے صحیح ہو جائے اللہ اس کو شفا کا ملا آج لا نافیہ آتا فرمائے جلدی جلدی ٹھیک ہو جاتا کہ یہ راہ خدا میں قربان ہو سکے ورنہ محروم رہ جائے گا یہ شریف فقیر ہیں جن کا جانور ہے تو پھر ہو سکتی گفت اگر آپ پر قربانی واجب نہیں تھی ایسے آپ شرغن غریب تھے اور آپ نے قربانی کے لیے جانور لے لیا تب تو اسی جانور کی قربانی واجب ہے تو اس مریض کو بھی قربان کرنا ہوگا سلحیب صلی اللہ تعالی محمد محمد اکیل جی چلائیں محمد عکیل شریف اتاری راو پنڈی سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے اجتماعی قربانی میں جو اسلامی بہنوں کا حصہ ڈالا جاتا ہے اب قربانی کے وقت قربانی کے قریب ہونا اس کے بارے میں میرے عقاص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ریشان کے اے فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اب وکیل تو مقرر ہو چکا اسلامی بہنیں اب چونکہ اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو اس میں یہ جا نہیں سکتی اس کے بارے میں شریع حکم کیا ہے یہ ارشاد فرما دیں جانا کو فرض و واجب تو نہیں ہے نا نہ محرموں میں جانا پھر وہ رہتا ہمیں شریعت اس میں لاگو پڑیں گے تو وہ نہ جائیں صرف اس صورت میں عورت حاضر ہوگی قربانی پر جبکہ محرم ذبح کر رہا ہے باپ بیٹا یا بچوں کے ابو ذبح کر رہے ہیں کوئی نامرم ہوا نہیں ہے کسی طرح کی بے پردگی کی کوئی صورت نہیں ہے تو اب وہ اپنے جانور پر حاضر ہو تو بھی یہ اچھا ہے افضل ہے پھر بھی حاضر نہیں ہوتی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے ول تعالیٰ آہلم و رسول صلی اللہ محمد گوشت دینے کے لیے آنے والوں میں ایک تعداد جو ہے وہ خواجہ سراؤں بھی ہوتی ہے مخنص جو ہوتے ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے کیونکہ ان کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے کیا فرماتے ہیں آپ خواجہ سرا تو گوشت دینا تو جائز ہے ہر مسلمان کو گوشت دینا جائز ہے یہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے یہ ذہن میں رکھے گا قربانی ہو جائے گی لیکن ان کو گوشت نہیں دیا جا سکتا قربانی کا بدوا مقبول ہوگی یہ سنتے ہیں تو بدوا کے لیے ایک تو مظلوم کی بدوا مقبول ہوتی ہے چاہے وہ کافر ہو چاہے جانور ہو اللہ اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے یہ حدیث میں اور پھر تفصیل شرح میں اس کے لکھا ہے اور ماں کی بھی ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اپنی اولاد کے حق میں تو اس طرح کی نے کہ دعائیں تو مسافرت کے عالم میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ قبولیت کے جو جو اسباب میں نے پڑھے ہیں فضائل دعا میں کہیں بھی یہ نظر سے میری نہیں گزرا کہ خوجہ سراؤں کی دعا قبول ہوتی ہے یہ اللہ بہتر جانے یہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے یہ جی گڑھ لیا ہو کہ یہ ڈھولک لے کر جہاں پید بچہ پیدا ہوتا نا پہلے تو یہ ہوتا تھا اب تو اس سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہوں گے تو ڈھولک لے کر پہنچ جاتے تھے تو لوگ بچہ بھی چھپاتے ہوں گے کہ ان کو پتہ نہ چلے مگر ان کو بھنک پڑ جاتی تو یہ ڈھول بجاتے تھے اور ہم کو دو پیسے تو اب یہ کہ نہیں دو گے تو یہ بدوا لگ جائے یوں سمجھ لوگ دیتے ہوں گے حالانکہ ان کو دینا یہ دول بجا کر یہ زبردستی لیتے ہیں یہ رشوت ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کو دیتے ہیں کہ یہ پھر برا بلا بولتے ہوں گے بدوائیں کرتے ہوں گے تو ان کی بدوائیں تو ان کے حق میں قبول ہوتی ہوں گی جو جس کے گھر پر یہ جا دھمکے یہ تو بیچارے مظلوم ہیں ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ان کو دے رہے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ رشوت ہے دینے والا گناہگار نہیں ہے جبکہ وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے دے رہا ہے ان کے حق میں رشوت اور قطعی حرام اور جہنم میں لگنے لکام اور اس طرح ڈھولک بجا کر یہ کسی گھر پہ جانا اور مانگنا یہ بھی حرام ڈھول بجانا بھی حرام تو یہ مطلب خود حراموں کا مجموعہ ہوتے ہیں اکثر سب نہیں لیکن اکثر یہ اس میں مبتلا ہوتی ہے یہ طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں اور شاید یہ نے مشہور کیا کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور یہ بولے بالے لوگ ان کے دامے تصویر میں پھنس جاتے ہوں گے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا فرمایا کہ جانور کی بھی بدعا ایک جانور کا دعا و بدوا یہ ایک ہے کہ کیا جانور دعا بھی دیتا ہے جانور بدوا بھی دیتا ہے جی جانور تو جانور جانور دعا بدعا دے سکتا ہے عثمان خیری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عام دنیا دار تھے یعنی کہ اس طرح کوئی اہل اللہ میں سے نہیں تھے ایسے طالب علمی میں وہ کہیں جا رہے تھے کسی جانور کو دیکھا شاید وہ خوتا تھا یا کوئی،, کوئی بیل تھا یا گھوڑا تھا اس کی پیٹ زخمی تھی اور اس پر کبے تھنگے مارتے اڑتے نوچ رہے تھے تو ان کو بڑا ترسا ہے، انہوں نے ریشمی چادر اڑی تھی یا کوئی قیمتی چادر اڑی تھی تو ریم کھا کر اس جانور پر انہوں نے اڑا دی اور اس جانور نے ان کی طرف دیکھا ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس جانور کی دعا لگی یا یہ عمل اس کا مقبول ہوا اور اس کے بعد ان کا رخ جو تھا وہ چینج ہوا اور یہ بہت بڑے عالم بن کر اور اللہ کے نیک بندے بن کر صالحین میں ان کا شمار ہوا یہ <سلام> اس طرح کا واقعہ یہ کیمیا سعادت یا احیا العلوم میں ان کے بارے میں پڑھا تھا سیزنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالیٰ نے تو یہ بدوا پر تو مجھے یاد آیا کچھ پہلے وہ ایک کلپ کسی نے ہائر کیا ہوگا یا کوئی ہجڑوں کو ہائر کیا اور وہ منہ بھر کے میرا نام لے کر مجھے بدوا کر رہے تھے ایک کلپ چلا تھا تو وہی ذہن ہوگا کہ یہ الس کادری صحیح آدمی نہیں ہے میرے دشمن تو بہت ہے اور میں تو یا رسول اللہ کہتا ہی رہوں گا اللہ میرا لاشا بھی کہے گا تو والسلام تو خدا جانے وارل تو اس کو کیا دشمنی تھی مجھ سے آمد. تو کسی نے و تو وہ ترکیب بنائی تھی تو کتاب شاید وہ ہاتھ نہیں ہاتھ بڑھا بڑھا کر وہ میرا نام لے کے یہ ہو جائے الیس قادری چلے وہ ہو جائے ابھی تک تو توادری الحمد الحمدللہ وہ شیطان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اور جب موت آئے گی تو اس کو کوئی بچائے گا نہیں مرنا اس کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب بھروں ابھی کیا ہے ایسی بدوائیں پیسے لے کر اور کسی ایک مسلمان کو جو دین کی خدمت کر رہا ہے لاکھوں مسلمان سے محبت کرتے ہیں اور اس کے خیر میں دعائیں خیر کرتے ہیں اس کے حق میں اب یہ ان سڑے ہوئے اور مطلب ناچنے والوں کی بدوائیں اللہ تعالیٰ حکیم ہے انصاف کرنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بدوائیں کرنے اور کروانے والے اس وقت طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہو چکے ہوں کچھ نہیں تو بارہ لیے کیا دل تو دکھتا ہے دل تو دکھے گا میرا نہ میں نے کوئی بدوا دی اللہ ان کو ہٹائٹ دے اکل سلیم دے کو دینے کی اپنی عادت نہیں ہے مگر یہ ہے آپ نے کہا پتا نہیں مجھ سے کون سی دشمنی تھی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایسی کون سی دشمنی ہوگئی کہ جس کی ان سے دوستیاں ہو گئیں جڑوں سے یہ بھی دوستی کا کیسا دشمنی تھوڑی کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے میری دشمنی کا اس کو یہ مطلب کوئی مطلب اس پر نو تاری ہوئی ہو کہ ایسو سے ترکیب بنا لینے خود کو خود تو بدوا نہیں کرے انہوں نے کیا مجھے دیکھا ہوگا نام بھی اسی سے سنا ہوگا کہ اتنے پیسے لیں گے تیرے ہم کلپ بناتے ہیں شروع ہو جاؤ یہ جو بولنا ہے تم کو وہ سوشل میڈیا پر اس نے وائرل کر دیا یہ سب نے دیکھا بھی نہیں ہوا اور کو پتہ میں نے دینا بھی نہیں آپ کو تو الحمدللہ یہ بھی مقبولیت کی علامت ہے وہ کون کس کو اس طرح مطلب مترکے میں بناتا ہے خرچہ ہوا نا خرچہ اللہ... ہوا ہوگا یا ویسے دوستی میں ہوا ہوگا تو تو پھر زیادہ برا ہے وہ کہ دوستیاں ایسی گہری دوستیاں سوتے ہو سکتا کرنے والا بھی اسی جنس کا ہو کیا پتہ خدا بہتر جانے ہاں یہ تو اللہ اب گھر سے کوئی کسی کو ایسی بد دعا جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ نے کہا کہ میرے دعا کرنے والے اتنے ہیں مجھے یعنی ایک بندہ اپنا اعتماد ہوتا ہے اللہ پر توکول ہے بھروسہ ہے اب کوئی اگر کس طرح بد دعائیں دے کسی کو تو اب جس کو دی جا رہی وہ کیا کرے یعنی جیسے دکان پہ آگے دے گئے گھر پہ آگے دے گئے خواتین بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اس معاملے میں کہ اب دے دی تو اب ایسا ہو گئی ہوگا جو اچنے کا اب اتفاقاً اگر اس کے بعد کبھی کوئی ایسا اتفاق ہو گیا ایسا واقعہ ہو گیا جو یعنی اس کو پھر اس کے ساتھ ملا دیں گے کیا کرنا چاہتے اللہ تعالی حکیم ہے اور جو ہونا تھا وہ ہوا اب کوئی اس کا اپنے پاس کیا مطلب ایسا کوئی آلہ ہے جس سے پتا چلے کہ اس نے بدوا دی اس لیے ایسا ہو گیا اللہ کی رحبت پر نظر رکھے اور جو بھی تقدیر میں ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے یہ بھی نہیں ہے کسی کی بدوا سے کچھ نہیں ہوتا بدوا لگتی بھی جیسے مظلوم کی بدوا لگتی ہے اب اس طرح کے ہجڑے جو پیسے لے کر یا ویسے ہی بلا وجہ کی بدوائیں دیں وہ اللہ تعالی حکیم ہے اللہ تعالی کو سب روشن ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کی بدوا کیا کرے گی ہو سکتا ہے اسی کو لگے ہے بن ماورا کا واقعہ ہے نا کہ وہ پیسوں کے چکر میں آ کر اور سیدنا موسیٰ موسا قلیم اللہ علیہ نبی نلیہ اللہ وسلم کو وہ بدوائیں دینے کے لیے نکلا اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی مستجاب ال تھا لیکن یہ مطلب پیسوں کے لالچ میں اور عورت کے چکر میں آ کر اس کو مدد پھانسا لوگوں نے کہ حضرت موسا کلیم اللہ علا نبی والسلام کو تو بد دعائیں دے کہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہے پہلے تو ٹالہ تھا اس میں لیکن پھر آخر یہ لالچ میں آ گیا اور یہ گدی پر سوار ہو کر وہ نکلا لوگوں کو لے کر کے آؤ بد کرتے ہیں پھر جب یہ بدوا کے لیے الفاظ بولتا تو اس کے اپنے لیے وہ الفاظ نکلتے تھے یہاں تک کہ اس کی زبان سینے پر لٹک گئی کتے کی طرح وہ ہانپنے لگا اور کفر کی موت مر گیا یہ قرآن واقعہ ہے اب مفسرین نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ میں نے عرصیاں بھرنا اس کی آیتیں باقاعدہ کہ وہ کتے کی طرح ہانپنے لگا زبان اس کی نکل آئی اس مضمون کے ہاتھوں سے وہ یاد ہو تو ترجمہ بھی کر اور اس کی مثل کتے کی طرح مائک میں بولیں گے تو ناظرین تک بھی پہنچے گی ماں ترجمہ ترجمہ یاد رہیے ترجمہ یاد رہیے مجھے قریب ہوا ہوا لو کا مسالل قلب انتحمل عالیہ الحص اور تترک ہوحس کے اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح اگر بھول ترجمات ترجمات ترجمات بھول رہے ہیں انتحمل عليه او انتحمل کر زبو بھی آیا دینا چلے بات ہوئی آپ نے فرمایا یہ صاحب کہاف کا کتا جو جائے گا نا جنت میں تو بلب بن باورا کی صورت پر جائے گا اور یہ بلم بن باؤرا کتے کی شکل پر جہنم میں جائے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہے یہ کفر پر مرا ہے تو قرآن نے اس کی مذمت فرما دی ہے فیض آباد کے قریب ردولی شریف سے باپا با با جان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آج بقرید کی نماز میں پہلی رکعت میں ایک اسلامی بھائی ہمارے جاننے والے عمران بھائی کا انتقال ہو گیا ہے شعلہ جوان تھے تو ان کے لیے باپا دعا فرما دیں جذاک اللہ خیر کس کا تو عمران بھائی ہند سے کوئی تفصیل کچھ بولی انہوں نے نواز عید کے دوران پہلی رکاوٹ میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اللہ کے لیے عمران بھائی بولا شاید ساتھ میں نام ان کا جی اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں عمران بھائی کو قری کے رحمت فرمائے ان کی بے حساب مغفرت کرے ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے میں ان کے خاندان والوں اور سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں سب صبر کیجیے گا بے صبری سے جانے والے نے پلٹ کر آنا نہیں ہے الٹا صبر کا ثواب ضائع ہو جائے گا سلو سلو سلو اللہ تعالی سلو احلحیب محمد عجاب القرآن پیج نمبر ایک سو اکیس پر ذَلِكَ بَصَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَرَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْسُسِ الْقَصَصَ لَعِلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَقْسُسِ القصص, الْقَصَصَ لَعِلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ترجمة نانسي قنزور إيمان اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے تو چھوڑ دے تو زبان نکالے یہ حال ہے ابھی ترجمہ اس صاحب کے جو میں نے پڑھا یہاں سے یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جتنا تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کرے اب اس کا حال یہاں سے اس کا ترجمہ میں نے صحیح پڑھا تھا کچھ رہ گیا ان ترجمہ بیان ہو گیا نا اس کا مدینہ مدینہ ٹھیک ہے اچھا بابا یہ کہ جو ابھی آپ نے باپ یا ماں کی بردو آگے والے سے کمائے تھے جی بعض اوقات جیسے ماں ہے وہ ناگواری کے طور پر بعض الفاظ کہتی ہے جس کو بدد کہا جا سکتا ہے یہ بددوا ہے اب یہ بدد کہ لائے گی یا ناگواری کا اظہار کہلائے گا تیرے ہارٹ ٹوٹ جائے جلدی سے یہ کام کر کے آؤ اب یہ ہارٹ ٹوٹنا واقعی بدد دے رہی ہے مخدر مخدر کیا کہے جا گا جا پنجابی میں اسٹائل ہوتی ہے ہماری قوم میں بھی ہوتی ہے ہماری میمنی قوم میں ڈلی پیو پٹی پیو یوں بولتے ہیں یہ بدوا ہوگی یا ناگواری کیا ہے تو بدوا یہ کبھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے بولتے ہیں تو یہ زمخ شری محتضیلی بہت مشہور رائٹر ہے وہ چڑیا اس نے پکڑی لڑک پن میں اپنے اپنا قصہ خود کہتا ہے چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھی دی دھاگا وغیرہ وہ چڑیا سے کھیل رہا تھا اور وہ اڑ کر وہ دیوار کے شگاف میں یا دراڑ میں داخل ہو گئی اب اس کو کھینچتا تو وہ ٹانگ کٹ گئی تو ماں یہ دیکھ رہی تھی اس کا دل تڑپ گیا اس چڑیا پر بڑا رحم آیا اور بولے تیری ٹانگ کٹے گی یا تیری ٹانگ کٹے بدوا دے دی تو آخر کار یہ پھر پڑھنے تھا بہت زہین بدمزف تھا ذہین تھا تو وہ مطلب آخر اس نے وہ سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ عالم تھا لیکن تھا بدمس تو علم حاصل کرنے کے لئے سفر کیا اس نے اور دوران سفر اس کے پاؤں میں تکلیف ہوئی یہاں تک کہ وہ طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ جان بچا تو ٹانگ کٹواؤ تو ٹانگ اس کی کاٹ دی گئی تو یہ دنگڑا تھا سمخشری یہ علماء اس کو اس سے تعارف متعارف ہوتے ہیں یہ بہت بڑا مولوی گزرا ہے متضلا فرقے کا تو موتض متضیلہ کا وجود نہیں ہے باطل ہے بات قربانی ہو رہی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم بھی آ جاتا ہے جانور جیسے بڑا ہے گوشت فروٹ جو ہے گیارہ بجے آیا اب اس کو ذبح کرتے کرتے ذبح کرتے کرتے جو ہے وہ بارہ بج گئے تو اب زبہ تو جانور ہو گیا اب اس کا گوشت بننا شروع ہوا تو اہل خانہ جو ہوتے ہیں وہ نماز کا عموماً جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ اس میں ہم قربانی میں لگے ہوئے ہیں تو قربانی بھی ہو رہی ہے گوشت بھی بند رہا ہے تقسیم بھی کرنا ہے بجوانا بھی ہے پکانا بھی ہے اور اس سارے سیاریوں کے اندر نماز کا خیال بھی رکھنا ہے یہ کیسے ہوگا کیا فرمائیں گے نماز تو فرض ہے نماز تو ترک نہیں کرنی چاہیے کچھ بھی ہو جائے نماز معاف نہیں ہے اور جن کو جماعت سے نماز مسجد ہے تو ان کو جماعت سے پڑھنا واجب ہے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو وہ مسجد میں جا کر اپنی نماز جماعت سے پڑھے گوشت بھی بنتا رہے گا کٹتا رہے گا ڈھونڈتا رہے گا سب ہوتا رہے گا نماز نہ چھوڑے اور جو پکے نمازی ہوتے ہیں گوشت فروش بھی دیکھا ہے پکا ہوتا ہے نمازی تو وہ الگ کپڑے اس کے ہوتے ہیں اس کے پاس وہ ترکیب بناتے نماز پڑھ کے آ جاتا ہے تو جذبہ ہو تو سب ہو سکتا ہے یوں ہی دیکھا جو بندہ ہوتا ہے میت کے پاس بھی ہے وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں جیسے نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد کے باہر میت جب رکھی ہوئی ہے تو نماز پڑھنے نماز جاتا ادا ہونی ہے باقی سارے لوگ اندر جے جائیں گے ایک یا دو افراد جو ہے وہ میت کے پاس جو ہے وہ کھڑے رہیں گے یہ انداز کیسا ہے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اچھا قبر کو بھی جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے قبر پر بھی بندہ جو ہے بیٹھا ہی رہتا ہے کب تک جب تک وہ اس کو دے تب تک ہے تک... میت کو اکیلا چھوڑنے میں تو نہیں جنگل میں تو مرا وہ آدمی ملتا تو وہاں کون ہوتا ہے اس کے پاس <تصفح> جماعت اگر شرحن کوئی عذر نہیں ہے تو جماعت واجب ہے سب کو نماز کے لیے جانا چاہیے اگر اس میں ایسی کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر اس کی حفاظت ہو جانور وغیرہ کے لیے تو کوئی ایک فرد وہاں پر ہو ایسی کوئی صورت ہو سکے گی ضرورت ہو کہ جانور کھا جائے گا وہ ایک الگ بات ہے فلیٹوں میں اس طرح نہیں ہوتا عورتیں تو ہوتی ہیں نا عورتوں پر جماعت کا واجب ہے جی وہ گھروں میں ہوتی ہے میری ماں کا انتقال ہو گیا دعوت اظہم شروع نہیں ہوئی تھی ابھی پہلے کی بات ہے سترہ سفر المظفر کی شب تھی تو میری ماں کی لاش پڑی تھی گھر میں اور فجر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نور مسجد میں ان دنوں امامت کرتا تھا تو میں تو اپنی نماز پڑھانے چلا گیا تھا الحمدللہ اور میں نے رو رو کے نماز پڑھائی تھی میری ماں سے محبت بہت تھی اس کا صدمہ ایسا چھایا ہوا تھا تو رونا رکتا نہیں تھا میں نماز پڑھی تھی میں اور جب امامت کری تھی الحمدللہ یہ جب نماز میں رونا ہو تو اگر کوئی بھی صدمے کی وجہ سے تو اس میں کیا ہے احتیاط وہ آواز وہ ایسی حروف بنے اس کی تفصیلات ہیں باہر شریعت اپنے نماز کے حکام میں بھی تفصیلات ہیں دو کال ایک ساتھ ویسے تو رونا نماز میں تو بڑی شہادت کی بات ہے خوشی اور خدو لیکن یہ رونا ماں کے غم میں تھا وہ خوشی اور خدو نماز کا نہیں تھا یہاں یہ تھوڑی سی آپ کی چاہوں گا کہ ایک شخص دکھوں میں غموں میں گھرا ہوا ہے اور وہ اپنے رب کے حضور نماز میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے رب کے حضور جب نماز میں حاضر ہوتا ہے تو اپنے رب کے حضور ہی اپنے غم کو دکھوں کو یاد بھی کرتا ہے اور نماز ہی میں اپنے رب کے حضور اپنے غم و دکھ بیان بھی کر رہا ہو تو دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور اس کیفیت کے دوران اگر وہ اس غم میں دکھ میں اپنے رب کے حضور رو رہا ہے اور اپنے رب کی رحمت پانے کے لیے اس طرح کی اس کی کیفیت بن رہی ہے تو کیا یہ نماز کے خشور اور خضور میں اس کو شمار کیا جائے گا جو یہ بیان فرما رہے ہیں اس میں اب توجہ اللہ اگر واقعی جل الکمال اسی طرح کی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی مصیبتوں دکھوں کو دور فرمانے والا ہے اور اس طرح کے اگر تصورات اس کے واقعی ہی بنتے ہیں تو اس کو تو کہا جا سکتا ہے دکھوں میں گھیرا تیری بارگاہ میں حاضر و نماز ہو رہی ہے کیونکہ جب دعا مانگتا ہے آدمی تو بعض اوقات رونے والی کیفیت اس پر بھی اپنے دکھ علم اس طرح کے یاد کرنے کے بعد ہی اس پر یہ بنتی ہے خوشوئ نماز سے اس کا تعلق نماز میں گریا اس وقت تو اپنی ذات کے دکھوں پر یہ رو رہا ہے تو اس کو خوشو نماز کا نام دینا ہوگا دینا چاہیے یا نہیں یہاں تھوڑا یہ محل نظر ہے نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کی آیت کریمہ امام صاحب نے تلاوت کی اس میں جہنم کا ذکر ہے عذاب کا ذکر ہے یہ اور چیز ہے عذاب اب اس کو اس وقت یہ کیفے اپنی ہی جان کی پیدا ہو رہی ہے بابا کہ کہیں مجھے عذاب نہ ہو جائے میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے کہیں میں پھنس نہ جاؤں یہ اپنے آخرت کے غم اور آخرت کے دکھوں میں اچھا یہی نماز پڑھتے پڑھتے جنت کا ذکر شروع ہوا اور وہ امام صاحب کی کراط سن رہے ہیں خود کر رہا ہے اور جنت کی نعمتیں اور جنت کی وہ جو عطائیں اس کو وہ ذکر ہو رہا ہے اور وہ نماز کے اندر اس کے اوپر ایک کیفیت ہے اس کو ایک سرور آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے شکر میں بھی رو رہا ہے اس کی نعمتوں کا ذکر سن کے بھی وہ رو رہا ہے تو کیا یہ رونا بھی اس میں نہیں آئے گا ایسے یہ تو خشو ہے لیکن وہ جو اب میرا بچہ بیمار ہے تو اب مجھے بچے کی محبت رلا رہی ہے بچے پر جو شفقت ہے وہ رلا رہی ہے تو یہ اس کو نماز کا خوشبو کہا نماز میں بچہ یاد آ رہا ہے وہ بچے کے لیے عرض و معروض ہو رہی تو کیا اس کو خوشبو کا نام دیا جائے گا کہ یہ اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے یہ بچے کو یاد کر کے تو ویسے بھی دعا میں روئے گا بیٹے بیٹے, بیٹے بھی روئے گا میں یہی آپ کی توجہ اصل میں آپ سے وہ رہنما لینا چاہ رہا تھا میں انکار اور اقرار مجھے مطلب سمجھ نہیں آ رہا مجھے نماز لگتا ہے کہ باریک سی لائن ہے بابا کہ وہ ایک غم کی کیفیت میں آیا ہے جس کے اوپر اس کے اوپر بیٹے کا یا دیگر غم تاری ہیں وہ آیا اس غم کی کیفیت میں مگر دوران نماز وہ اپنے اسی غم کو اپنی اسی کیفیت کو اپنے رب کے حضور ارض کر رہا ہے جس پر اس پر تاریخ ہو رہی ہے کہ میرا رب میری اب میری بات سن رہا ہے اور میرے غموں کو دور کرنے والا ہے اور میں نماز کی حالت میں ہوں اور یوں اپنے رب کا وہ قر پاتے کہ, کہ یہ میری اچھی کیفیت میں اپنے رب کی حضور ارض کر رہا ہوں کہ نماز یوں پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو مطلب کم از کم کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں اگر یہ خوشی وزو کی کوئی صورت بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ رہنمائی چاہ رہا تھا اللہ بہتر دو کور سے ایک ساتھ عرض یہ کرنا تھی کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے نام کی قربانی اس کے نام کی فلا کے نام کی قربانی تو قربانی تو صرف اللہ اضوی کے نام سے ہوتی ہے تو اس کی جگہ اگر یہ جملہ کہا جائے کہ اس کی جانب سے قربانی اس کی جانب سے قربانی تو یہ جملہ بہتر رہے گا اگر وہ جملہ بھی صحیح ہے اور یہ جملہ بھی صحیح ہے یا اس میں دونوں میں سے کون سا جملہ صحیح ہے تو برائے کرم آپ رہنمائی فرمائیں جیسے کہ ہم قربانی کرتے ہیں حضور غوث پاک کے نام کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی تو اس طرح کہ ہم اللہ اعظم کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں برائے کرم جواب کروا دیں یہ مجھے کسی نے کہا بھی ایک حصہ اللہ تعالی کے نام کا ایک حصہ حضور کے نام کا یوں یعنی وہ مجھے بتا رہے تھے ایک ہی جانور میں یوں بھی بول رہے تھے نہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو اسال ثواب کیا ہی نہیں جاتا نا بندہ جو وفات پا گیا یا زندہ ہے عیسالیہ ثواب تو اس کی صورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو خود ثواب عطا فرماتا ہے تو یہ تو یہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ کے لیے ہم اللہ کے نام کی قربانی ہو رہی ہے کہ جانور سات حصے کیے اور ایک حصہ اللہ کے نام کا رکھا تو اب کو یہاں غور کرنا پڑے گا کہ وہ ساری قربانی گئی یا رہی اللہ اللہ تو پیارے آکا صلی اللہ تخل علیہ وسلم کے نام کی قربانی تو ہو سکتی ہے اور نام کی کہیں جانب سے کہیں طرف سے کہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں حضور کے نام کی ہو کوئی حرج نہیں ہے زندہ کے نام کی بھی کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے نام تو لے جاتے ہیں دعا میں بھی تو نام ہے نا اللہ تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو میری قربانی قبول کر جس طرح تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی قبول کی اس کیا مانا اللہ عمت منی اللہ تقبل منی یا اللہ تو میری طرف سے قبول فرما کما تبلتا من محمد ابراہیم کما تبلتا من ابراہیم جس طرح تھی ابراہیم من خلیل ابراہیم من خلیل کا ابراہیم کما تکتا من خلیل ابراہیم جس طرح نے اپنے خلیل اپنے, خلی اپنے, خلی اپنے دوست ابراہیم کی طرف سے قربانی قبول فرمائی تھی تو ہے یہ طرف سے یہاں لیکن نام کی بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں مڑا یہ یہ طرف سے <تصفح> ناشتے کوئی نات ناخوان ہو <تصفح> <ھو> رہی <ہے تصفح> ناشتے کی ترتیب ہو رہی ہے <تصفح> اور نات خان کے لیے جی آزمائش تو ہے مگر یہ کہ مدنی چین کے ناظرین بھی ہیں نات خان بھی ہیں انشاءاللہ لا الہ الا اللہ راشد وہ سیدوں کی جو قربانی پچھلی بار ہوئی تھی صلي صلي <boesar> up, سل آپ کے آنے سے پہلے تذکرہ ہو گیا تھا لیکن کوئی آفر نہیں اللہ دیکھ لیتے ہمارے پاس تو رضا کو پتہ ہوگا وسل اکا وسل اکا سور تاری جب میں کر جب میں بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لاگت میں لائیں گے تشرخ بار گرو دو سدا بہ بس ok ma le ho Come on. عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی نگہ نیچی کے توجہ کے ساتھ ہسبِ حال اچھی چیز نیات کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا یعنی ہاتھ وغیرہ دھو گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا باہ سنت میں پہلا عقمہ سیدھی طرف کے دانتوں سے چباؤں گا پہلے عقمے سے قبل یا واشی المغرت اغفر لی کہوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھوں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا حت الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا آخر درود و سلام کے ساتھ مصنون دعائیں پڑھوں گا آخر میں صورت قریش اور درود و استقبال کی ترکیب کروں گا پردے پردہ کے خان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلے سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح ہاں چبا کر کہوں گا ہر دو ایک لقے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہ گا تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے اطراف کی اشیاء گواہ ہوں آخر میں تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا برتن چاٹوں گا دھو کر پی لوں گا جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہیں ان کی ذات کہہ لوں گا آخر میں جا کر کھلال کر لوں گا یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کروں گا سلا تو السلام علیکم یا رسول اللہ رسولوں گا یا حبیب اللہ بسم اللہ, اللہ, اللہ اسم ہی شعی اندی بلا فسمائے اسم اللہ, اللہ برکت اللہ صلاح وسلام علیکم نبی اللہ علی کا وا سیا نور اللہ اچھا یہ جو ڈبل روٹی یہ زیادہ آزمائش والی ہے اس کے ذرات گرنے سے بچنا بہت مشکل ہے بہتر تھا کہ یہ کٹے ہوئے ہوتے نا تو کم گرتے اب اس کا طریقہ کم سے کم ذرات گریں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا احتیاط سے ایک اب بھی گر رہے ہیں ذرات یہ ہے بہت بڑی سائز کا تو اپنے تھال کے اوپر احتیاط سے پھر اس کو ہے نا آپ کچل دیں اس کو کچلیں گے نا تو ضرورت جو ہے نا یہ پلیٹ میں آ جائیں گے تو یوں کم سے کم ضرورات اس کے خان گریں گے یہ ڈبل روٹیاں بہت پہلے کی لی ہوئی ہیں اور کھلی فضا میں رہ کر یہ اس کا کڑک پن جو ہوتا ہے نا وہ اس کی خوبی ہے وہ بھی مطلب تو اس لیے وہ کڑک ہوتے تو زیادہ اڑتے ہیں یوں بچاتے تھوڑی نہیںل نظر نہیں آ رہی نام ہے گنا بخش لے ان کے لیے بھی کوئی کلام وغیرہ نہیں ایک رہے پاؤں کر ایک کر الٹا پاؤں سیدھا پاؤں کر گٹنا سیدھا بیٹھنا چلے <سلسل> پی <سل> <سل> روح روح پہ جہے جہے دے <تصفيق> تیری سے رسی خوشی تم میرا اس میں پکی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اگر یہ دکھائیں ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں اور یہ کچھ مغز سا نظر آ رہا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے ریڑھ کی اڈی میں جو سفید ڈوری ہوتی ہے اس کو حرام مغز بولتے اور اس کا کھانا حرام ہے حرام مغز کا یہ نکال کے پھینک دینا چاہیے یہ گردن پوری گردن کی ریڑھ کی اڈی میں لے کر یہ پیٹ کے آخری حصے تک یہ اس میں یہ حرام مغز موجود ہوتا ہے سالن میں پکنا اور یہ سب زوم کرنا ممکن ہو تو ابھی تو دکھتا تو نہیں ہوگا بیچ میں سفید ہوتا ہے ادھر بھی سالن میں اگر پکتا ہے تو اس کے سالن میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا ناپاک تو نہیں ہے یہ سالن تو ناپاک نہیں ہوگا اس سے بچنا بہت دشواری ہے بلب عالم کیا حکم ہے اس کا مرغی کی گردن میں بھی ہوتی ہے نکالیں گے سر دیکھا گیا ہے کہ آپ جیسے نارمل جو بوٹی ہوتی ہے نا وہ کھانے کے بجائے کوئی ہڈی والی کوئی ایسی جس میں ہڈی پر گوشت لگا ہوا وہ کھانا پسند فرماتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے ہڈی کے ساتھ جو بوٹی لگی ہوتی وہ ٹیسٹی ہوتی ہے پسند ہوتی ہے بازوں کو رشتے دار بوٹی پسند ہوتی ہے مجھے نہیں پسند ہوتی یہ بھی اچھی بوٹی ہوتی ہے بونگ کی بوٹی جہاں اسرار کر کے کھلانے والے ہو نا تو یہ ہڈی پروٹیکشن فراہم کرتی ہڈی میں بڑی نظر آئے گی نا تو وہ ڈالے گا نہیں نا اگلا اتنی سو بوٹلیاں بڑی ہیں ہڈی سے بھر جائے گا پلیٹ کم کھانے والا اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے ایک کال بھی ہم چلا رہے ہیں رضا ہے میں ادا طبقہ سے بہ رہا ہوں باپا جان میری طرف سے آپ کو یہ مبارک کو باپا جان آپ ہم سب گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرماندیں اسلام علیکم و رحمت اللہ خبر علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نافخان کی سنت کے مذہب ہی نہیں بیٹھتے الگ مسئلہ آپ لوگوں کا کیوں تھک جاتے ہیں جلدی گار ہیند سورت آرف تھی تم نے اِد مبارک ہو حج کم جائے دعا کرزاک خیر معلوم گھن منا مینا وینکا من دعا برابر یاد کری دیو تقبل ہوں مینا و مین اللہ تعالی ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے کی جانے والی عبادتیں قبول فرمائیں ہماری طرف سے بھی ہمارا گھر نہ سب کوئی نے عید مبارک دعا میرا نام محدود نتاری ہے میرے پاپا پلیز آپ اپنے مریضوں میں قبول فرما لیجیے جگہ تو ہمیں ایسے سننے کو خوب خوب عید اضحا مبارک ہو سنجیب کی ذمہ داری کیا مدنی کام ہے کوئی مدنی فیس مدنی قافلے میں سفر کی کوئی خوشخبری ان کو تو دلچسپی ہو یا نہ وہ آپ کو دلچسپی ہوگی نام رکھوانے کی شاید تھی باپا یہ عام دنوں میں بھی برتن صاف کرنے کا رواج جتنا ہوتا ہے ایک تعداد ہے جو نہیں کرتی تو جو کرتی بھی ہے وہ عید کے دن یہ صاف کرنے کا تصور کم دکھائی دیتا ہے اس حوالے سے کوئی مدنی پھول بالکل جو مسالے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں یہ بھی عام دنوں میں تو الگ رکھتے ہیں اس میں تو بالکل ہی شاید نظر انداز کر دیتے ہیں ان کو بولو تو بولیں گے چکنا ہے چکنائی بہت ہے اندر اتنی چکنائی گئی اس کا کیا دو قطرے اور سہی تو اتنی ساری چکنائیں چلی گئی اندر چلو اب نذرانہ دو آستانہ نظرانہ ہاں نہیں اسی مہینے میں تین دن مدنی قابل کا نظرانہ سفر کا کوئی ڈبا وغیرہ نہیں لگا ہوا یہ گھر پر برائے راستہ جو پہلی مرتبہ باپا کے یہاں میں بھی پہلی مرتبہ یہاں اس طرح بیٹا ہوں کچھ اوپننگ ہو گئی اوپن یہ ایک ایک ماہ کا مدنی قابلہ تو ملنا چاہیے بھائی یہ آستانہ ہے تو کوئی سائڈ میں کوئی ایسا ڈبا وغیرہ نہیں لگا ہوا کوئی نذرانہ اگر دینا چاہے تو کوئی ایسا ڈبا وغیرہ کوئی دروازے پر کوئی میرا نظرانہ ڈبڑے کا محتاج نہیں ہے مدر کافلا مدر قابل میں صبر یہ میرا نظرانہ کیا بات ہے کیا پیش کرے نظر کیا نظر کرے گی شاید پتا نہیں ہوگا میں تو تیار ہوں آپ جانے وغیرہ جب بنتا ہے تو شفٹ ہوتا تو محفل رکھی جاتی ماں رکھا جاتا تو کیا اسی کو اس کی ماں کا نام دے ہم نے بہت دن پہلے یہ نور الرفان تشریف فرمائے میں نے کہا تھا قرآن کریم رکھ کے آنا یہ نور ال عرفان بولا رکھ دو میں نے رکھ دو وہ تشریف فرمائے ایمان بھی ہے اس میں اسی میں اور نور الرفان تشریف شرح تفسیر ہمارے یہاں یہ ہے کہ قرآن کریم <سلام> جب نیا گھر لو نا تو اس میں رکھنا چاہیے سب سے پہلے مبارکباد تو دیو امیر سنت تو نئے گھر کی مبارکباد کر دیتے بابا مبارکباد کھلا ہوا رکھا ہے اچھا جی جی الادت نے وہ باہر اسٹ میں لکھا ہے کہ لوگ کھلا رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں بند کر دیتے ہیں یہ ادب کی بات ہے اچھی بات ہے یوں لکھا ہے جا نماز کے بارے میں بھی کہتے ہیں لپیٹ کے رکھ دینا چاہیے کونہ کونہ لپیٹنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جا نماز کا لپیٹنا ہی ہے تو الادت نے لکھا پورا لپیٹ جب جب ایک دوبارہ کو بابا نئے گھر کی نئے آستانے کی ابھی ہم یہاں رہنے نہیں ہے منتقل نہیں ہوئے ابھی ایک خاندان آباد ہوا ہے نیچے رضا کا خاندان جب تک ہم ہمارے گھر سے رہنے نہیں آتے فلال یہ رہیں گے ارے وہ بچارے مانگ رہے وہ بھول گیا اور بند तो ویسے بھی آج بےچارے چلے جائیں گے مجھے چھٹ کے ضرورات کا بتایا تھا آپ نے ڈبل روٹی کے ذرات کا اب یہ تو اس میں آپ نے فرمایا پلیٹ میں ضرورات آ جائیں سارے اس طرح ڈبل روٹی توڑنی ہے اور ہے تو صحیح ضرورت اب یہ کیا ہے پڑے رہیں گے سہان ادلہ ضرورات سالن میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں چاول میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں روٹی کے ذرات اور بولو لیڈیز صاف کر دی ماشا مکس ماشاء اللہ پپا سلام علیکم وہ پاپا کا ہے ماں والا جس میں آپ نے تھوڑا چھینج جو شیر چھین شروع کے چینج جی. فرمائے تھے ماں والا کا تھا موت کی آغوش میں تو یہ دو شیر جو آپ نے چینج فرمائے تھے خ... گا کچھ اور عطا فرما دے شیر موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکو پاتی ہے ماں میں نے شاید اس کا بنا ہی بھی تھا کسی کو بولا بھی ہوگا اللہ علیہ نے اس کی جگہ کچھ اور عطا فرما دیں اوپر یہ بولتے ہیں لال کسی شاعر کے شہر میں اس طرح تصرف کرنا کس کا پتہ نہیں ہے سلام کس کا جو رک جائے عید منانے کے لیے یہاں تین دن تخصیل اچھا تو یاد تو سنا سب جا رہے ہیں سولہ کریں گے کینسل تو نقصان نہیں ہوگا اچھا حاجی عمران کے مدن مشورے کا اثر ہو رہا ہے ان کو دے دو سولہ مگر وہ بابا سوال جی اجازت میں پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا کھانے کے بعد کم کھایا جائے کیوں کہ بنتا بھی کم ہوا نا شاید حکمت عمل یہ بھی میں پچھلی بار بھی آپ پچھلی بار بھی لیتی ہوں پن بھی نہیں ابھی تو یہ ضرور مگر ڈر ڈر کے لاکھ ابھی آلے جمیل اسد حسن حسن حسن بھائی کہ یہ شہید نا بھائی شہید کیا بر بھر لیا آپ نبی سلے الب سلے سل اللہ الا شا سل جلی جلی سوا سب کی سا صل لي على النبي صل لي نا يا اللہ علی الحمد للہ وسکانہ مسلم اطعم من من سکانی اللہ بارك لنا فيه وطعمنا خيرا منه الحمد لله الذي هو اشبغنا واربعنا وانعم علينا وافضل الحمد لله الذي اتعمني هذا رزقنيه من غير حول مني ولا قوه صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم ليه الى قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف هل يوبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من من جوع وآمنهم من خوف صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على العبيد الله وعلى محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لبيك وعليكم السلام باپا جان جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت کئی مرتبہ جیسے گفتگو میں یہ بات آئی کہ جانور مر جاتا ہے ذبح کرنا ان کے جانور زبہ ہوا اور مر گیا دونوں میں فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے یہ ذبح کرنا اور چیز ہے مردار ہو جانا اور چیز ہے اس کو ہمارے ٹھنڈا کر ہونا کہتے ہیں سے روح جدا ہو گئی تو مر گیا لیکن ہمارے یہاں بول چال میں مرنا نہیں کہتے اور مردار وہ ہوتا ہے جو زبا کے علاوہ کسی موت مرے جیسے گر کر مر گیا ڈوب کر مر گیا ویسے تبڑی موت مر گیا تو یہ جانور مردار کہلاتا ہے جانور کو جو ہم زبا کر دیا جانور کو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جانور ہم نے ذبح کیا تو یہ مر گیا یہ نہیں کہیں گے اصطلاح میں مردار کا تو مضبوط بولتے ہیں اس کو مردار نہیں ہے مطلب یہ زبا کرنے سے مردار نہ ہوا ٹھنڈا ہو گیا روح نکل گئی یا مضبوط مضبوق تو کے لیے تو زبا شدہ زبا کیا ہوا نہ مرا ہوا عام بول چال بولتے بھی نہیں ہے اس کو زبہ شدہ آپ کو فرمایا اگر اس میں میں صاف فرمانے نہیں عموماً یہی کہ جس سے گفتگو ہو رہی تھی ہمارے اسلامی بات آپس میں کر رہے تھے تو اس میں یہ آ رہا تھا کئی مرتبہ ذکر اس طرح کا ہوا تھا مرنے کا لفظ آیا تھا کہ جانور ان کے ذبح ہوا وہ مر گیا اس طرح کے مضمون کی چیزیں آ مجھے جان میں نہیں ہے اسی لیے میرے ذہن میں ہوا تھا سوال پیدا میرے جان میں نہیں اس طرح کی گفتگو ہوئی ہو تو نہیں آپ کے نہیں ہوا تھا آپس میں جب آپ کی توجہ جی آپس اس لیے میرے ذہن میں آیا تھا میں نے کہا کہ عموماً مرنا جانور کا مرنا عموماً اسی وقت کہا جاتا ہے کہ تب موت عموماً مرے جانور جب ہم جبا کرتے ہیں تو اس کو مرنے کا لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں اگرچہ وہ مرا تو صحیح لیکن وہ استعمال تو موت کا تصور تو یہی ہم عموماً جو بیان کرتے ہیں کہ روح کی جسم سے جدائی روح جب جسم سے جدا ہوئی تو اس پر ہم موت کا اطلاق کرتے تو اس طور پر تو یہ مرنے کا اگرچہ اطلاق ہوگا لیکن اس طرح آپ نے اشاعت فرمایا کہ ہم اس کو وومن مردار کہا نہیں جاتا اس کو ہر مرنا مردار نہیں کرتا مچھلی مری ہوئی اس کو مردار نہیں بولتے مچھلی مری بھی حلال ہے غالباً اس کے لیے بھی لفظ مردار استعمال نہیں کرتے مردار کی کوئی ہے مطلب تعریف وہ پڑھی ہے میں نے تفصیل میں ہی پڑھی ہے خزائن العرفان میں بوجھ پروش ہوتے ہیں اگر وہ یہ اس کے بارے میں وہ مشہور ہو جائے یا کسی خاص نہیں کہ جناب یہ مرا ہوا جانور بیچ رہے ہیں ہاں وشوں کے لیے بھی تو یہ نقصان دے نا کہ وہ مشہور ہو جائے گا یہ تو مرا ہوا مری ہوئی گائے بیچی اس اس سمجھیں لوگ اور شاید پیل پڑے جی جی, جی تو مرا ہوا بولتے نہیں آم بول چال میں اس کو پاپا اسی طرح ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار گوشت فروش یہ جی اس کو وہ ہمارے کیمرہ مین فرمانے کچھ بتائیے جی نا جی وہ حاجی ما شاء الله استیلیاسر ما شاء الله ما شاء الله بن سعید ابن جمیل ابن شفیق نہیں وہ آپ کی ملک تو بھول گیا میں اس, اس میں کر لیتا ہوں کی ملک اب اس پر ہی خرچ ہوگا آ آپ راما باندھ کے نہیں آ رہے اچھا حضور یہ دیکھا ہے کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد جو اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی ہے اس میں بھی عیدی دی ہے ماشاءاللہ یہ بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو بھی آپ عیدی دے رہے ہیں میرے پاس نہیں آ رہے نوٹوں کے پاس کیا جا رہے ہیں میں تو کبھی سے بچوں کو عیدی مل رہی ہے سو سو روپے بڑوں کو دس دس روپے میں آپ میں دس دس کے دوں گا دو تین یہ سو کے روپیہ زیادہ ہی نہیں میرے پاس تو کوئی خصوصی میں نے علماء کی اولاد کو سو سو روپئے دیے شبحان اللہ سبحان دس دس ملیں گے ٹھیک لینا ہے لینا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، علماء کے مدنی منوں کو مدنی منوں کو سو سو روپئے دی دی دینا یہ بھی شیخ طریق کی علم اور علماء سے محبت کی ذریعہ ہے الحمدللہ قربان دو ہاں گاہک بھی زیادہ ہو گئے نا بڑھ گئے ملاحل. اللہ جن جس کو نہیں ملی ٹیکر ہے کون مینا جس کو نہیں ملی لے لو رمضان رمضان رمضان کیسے ملاؤ گے دونوں ہاتھ خالی ہونا سن لو ہے اللہ اللہ باپا جان اسی طرح گوشت فروش کا ذکر بار بار ہو رہا ہے تو گوش فروش تو شاید گوشت بیچنے والے کو جی کہا جاتا ہے کا سانپ جو یہ گوشت بیچنے والے اقتداد ہوتی کہ نہیں ہوتے جیسے ان دنوں میں تو کیا ان کو یہ ذبح کرنے والے جو ہیں قربانی تو ان کو گوشت فروش ہی کہیں گے سنت الحمد للہ آستانہ علیہ بھر اسلائی بھائی جمع ہے ابھی تک آپ نے کسی نے وہ مدنی فیس پیش کی کس نے کوئی نیت ایک ماہ کے مدنی قافلے کی اس کا نام بیت ہماری عمارت کا نام عمران بھی ہے نا اس میں گوشت کھایا ہے اور دو تین قسم کا گوشت کھایا ہے آپ نے تو نیت آپ سے ایک ہی مانگی گئی ہے کوئی ہمت فرمائے اس ٹائم بھائی شاجی نیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک مات مدنی اللہ کب کریں گے تاریخ تو لو کب کریں گے یار ایسا کرو اے بھائی آپ کو رمضان میں تو چھٹی ہوتی ہے اللہ اللہ. رمضان ہمارے ساتھ گزارو نا اللہ سارے تخصص فک والا درجہ آپ کا درجات پنجاب سے لے آ جا جاؤ کاش ان شاء اللہ ایک مہینہ ہو جائے گا نا پورا ان شاء اللہ بیچ میں نہیں دے سکتے یہ ان کو چھٹی نہیں مل سکتی تعلیم کی رمضان فری میں چھٹّی ہوتی ہے ان شاء اللہ آپ کے مزے کو مزا نہ آئے تو پیسے واپس یہ بازوں نے کیا ہوگا اس میں کسی نے ہے نا احتکاب کیا نہیں الحمدللہ بڑا پر سرور احتکاب ہوتا ہے ماشاءاللہ میرا نام گھوش خروش میرا نام محمد فیملی ہے میں رام ہوں پنڈی میں بھی کاپ کو اور آپ نام کو اور مبارک قربانی میں جو دعا پڑتی ہے کیا وہ دعا پڑھنا ضروری ہے دعا پڑھنے سے دعا مستحب ہے جو قربانی کی دعائیں مخصوص ہیں پڑھنا اچھا ہے نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوتا البتہ تکبیر پڑی جائے گی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے اگر کسی مسلمان نے بھی اگر ذبح کیا اللہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا تو جانور حرام ہو جائے گا اور اگر بھول گیا اور ذبح کر دیا تو جانور حلال ہے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی بعض اوقات لوگ جو ہے وہ ہاتھ رکھواتے ہیں چھری کے اوپر بچہ ہے اس کا ہاتھ چھری کے اوپر رکھواتے ہیں یا بہت سارے لوگ جنہوں نے حصے ملائے ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں اچھا ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو پڑھ رہا ہے تقبیر اس کا پڑھنا کافی ہے اگرچہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن آج چونکہ ایک ماحول بھی ہے اور ایک انداز بھی قربانی کا چل رہا ہے اس پر مدری ہو جائیں گے تو جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے ہو جائے گا اور جس نے وہ چھری پر ہاتھ رکھا تو یہ اس پر بھی ضروری ہے کہ اللہ کا نام لے بسم اللہ اللہ اکبر کہے ضابع ضبح کرنے والا بھی تکبیر کہے اور جو اوپر ہاتھ رکھتا ہے وہ بھی تکبیر کہے اگر دونوں میں سے کسی نے جان بوجھ کر ترکیب تر تر تکبیر ترک کی مثلا یہ سوچا کہ اس کا ایک کا پڑھنا کافی ہے اور اس نے نہیں پڑھا تو جانور حلال نہیں ہوگا اور اگر بھول گیا تو دونوں ہی بھول گئے تب بھی جانور حلال ہوگا قربانی بھی ہو جائے گی قربانی بھی ہو جائے گی مدینہ پاپا ایک تو یہ کہ وہ زبا کے وقت ایک لیے کہ چھری پہ ہاتھ رکھے چھری ہاتھ میں لے اب زابے کے ہاتھ میں دے دی اب دوبارہ وہ پڑنی پڑے گی چھری پکڑا دیبے اچھا جنہیں زبا کرتے وقت اس نے تکبیر پڑی اب زبا کی ہمت نہیں ہوئی زابے کو دے دی چھری پکڑی اور رابے کو دے آپ اچھا اب یہ پکڑنے والا تو اب اس پر تکبیر نہیں ہے کیونکہ وہ تو زبا تو نہیں رہا وہ خالی چھڑی دیا زبا کا جب فیل کیا جا رہا ہے نا تکبیر پڑھ کر دونوں آپ آئے گوش فروش گوشت فروش کا آپ سوال کر رہے تھے تو ہوا ہی کہ ایک بار میں نے کہیں کونگی میں اپنا تین اجتماع ہوتا تھا تو میں نے وہ مسئلہ بیان کیا ہوگا اس میں لفظ قصائی استعمال کیا تھا تو اس مسئلے پر تو ان کو اعتراض نہیں تھا کسی نے مجھے بتایا بھائی نے کہیں لانڈی سے آئے ہوں گے یہ لوگ بےچارے لے آئے ہوں گے تو یہ لوگ جو گوش فروش تھے وہ ناراض ہو گئے اسے ہم کو قصائی کیوں بولا اس میں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ لفظ قصائی سے یہ لوگ مطلب ناراض ہوتے ہیں تو اس وقت سے پھر میں نے اپنی احتیاط شروع کر دی تو قصاب سے ناراض نہیں ہوتے یہ بھی پتا چلا لیکن مطلب یہ کہ گوش فروش اور قصاب یہ دونوں قصاب سے بھی شاید تھوڑا تھوڑا کوئی کوئی فیل کرتا ہے جیسے بنگلہ دیشی کو بنگالی کو تو پتا چلا تھا کہ کچھ ناگوار بازوں کو گزرتا ہے ان کو بنگلہ دیشی बांगलाभाषी भी आप अर्थ करना इसका फर्क वही तय हुआ था कुछ मदेरी मशवरे में साहब थे तो बांग्लादेशी जो बांग्लादेश में रहते अब ये पाकिस्तान में एक अर्थ से जो रह रहे हैं बेसिकली वही कहिए ये भी बांग्लादेशी में बांग्लादेशी तो नहीं हुए अब तो अब हमारे वतन के पाकिस्तानी तो फिर ये तय हुआ कि बांग्लादेशी नहीं بنگلہ باشی بھاشا یعنی لینگویج زبان تو یوں ان کو بنگلہ باشی تو یہاں جو رہتے ہیں پاکستان میں وہ بنگلہ باشی اور وہاں رہتے ہیں وہ بنگلہ دیسی یہ ہم نے آپس میں یہ ترکیب تھی تو اس لیے میں ان کو قصائی کہنے سے کتراتا ہوں جب برا لگتا تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قصائی کا ایک معنی ظالم بھی ہوتا ہے لغت میں اور گوش فروش ظالم نہیں ہے قصاب ظالم نہیں ہے اجازت شریعت کی ذبح کرتا ہے اب وہ اضافی کو ظلم کرتا ہے جانوروں پر جیسے دے کرتی ہے تو وہ اس حوالے سے ظالم کریں گے کہ ذبح کرنے کے حوالے سے ظالم نہیں ہے آ, کسی نے یہ سوال کیا تھا انہوں نے پوچھا کہ آ, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو گوشت زیادہ دیر تک فریض رہے اس کے نقصانات ہوتے ہیں اسے مختلف قسم کے نقصانات بتائے گئے اور ساتھ ہی گوشت کو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے تو کیا یہ دونوں متضاد چیزیں جمع نہیں ہو رہی ہیں اس میں تو فریز کرنے کا طریقہ تو اپنی جگہ پر ہے اب راو ڈاکٹر کی تحقیق کہ دس دن کے اندر اندر کھا لیا جائے دس دن سے زیادہ اس اسکر فریز رکھیں گے تو یہ یہ فلا فلا بیماریاں لاتا ہے تو اب یہ ڈاکٹروں کی جو بھی چیکنگ ہوتی ہے زنی ہوتی ہے یقینی نہیں ہوتی اور کھانے والے زمانے سے فریج کیا کھاتے ہیں سات سال وغیرہ تک کھاتے ہیں اور عام طور پہ یہ فریج ہی ملتا ہے بہت سارے آئٹمیں جو ہم کھاتے ہیں گوشت کی ہوٹل کی یہ تو فریج تو ہوتے ہیں فریج ہوتے ہوں گے اچھا مچھلی یہ تھوڑی کو سمندر سے اٹھائی اور ہم کو دے دی یہ بھی برف میں ہی رکھتے ہیں تو اب خیر اس نے گوشت کہہ رہا تھا گوشت اور مچھلی میں فرق ہو سکتا ہے جی لیکن یہ مرغیاں ہیں نا جی یہ مرغیاں گرمیوں میں سستی ہو جاتی ہیں کم کھائی جاتی ہیں ان کا دام گرتا ہے یہ مرغیاں کاٹ کر اس کو فریز کرتے ہیں اور سردیوں میں یہ بیچتے ہیں شاید آپ سب کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ سب کے لیے نہیں کافی لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی آپ کسی مرغی فروش کو بولنا پوچھنا کٹی ہوئی جو مرغی ملتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے ہوٹلوں کو سپلائی کر دیتے ہوں گے یہ دکان پر نہ بکے لوگ سمجھ جائیں یہ تو فریج کی ہوئی ہے ہوٹلوں میں تو وہ گدے گھوڑے سب بعضوں کا چل جاتے ہیں ہوٹل میں صحیح نہیں ملتا ایک بار بہت پرانی بات ہے دعوت اسلامی کے اوائلڈ ہے تو میں نے کسی ہوٹل میں بات کی کہ یہ بکرے بکرے کا قیمہ چاہیے بکرے گوشت کا تو وہ پٹھان تھا عام طور پہ پٹھان ہی مذہبی لوگوں کا احترام کرتے ہیں یہ میں نے کافی نوٹ کیا تجربہ بھی تو اس نے بولا مورانا صاحب بات یہ کہ آپ کو کسی بھی ہوٹل میں بکرے کا کیما نہیں ملے گا بکرے میں گوشت کتنا ہوتا ہے بوٹی کتنا ہوتا ہے کہ اس کا کیما ملے گا یہ جھٹ بولتا ہے کیما بکرے کا نہیں ہوتا ہوٹل والا یہ بڑے کا ہی ہوتا ہے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بکرے میں گوشت کتنا جو ہوٹل میں کیما یہ سپلائی کریں اور اب بہت مہنگا دیں تو ہوٹل والے کیا کمائیں گے تو ہوٹلوں میں اونٹ کا گوشت کیما یہ مل سکتا ہے आपको آپ کو اونٹ کی ملے گی یا وہ جو ریٹائر بیل ہوتے ہیں کولو اب تو کولو بھی نہیں چلتے شاید चलती اب تو مشینیں چلتی ہیں کھیتوں میں بھی مگر وہ ریڑے تو چلتے ہیں پنجاب میں خاص کر تو ریڑے کا ریٹائر بیل ملے گا آپ کو نہاری میں دودھ جو بند کر دیتی ہے اس کو باخ یا باکری بولتے ہیں بھینس اس بھینس کا ملے گا عام طور پہ کیونکہ اس میں ناری میں صرف بوٹی ہوتی ہڈی نہیں ہوتی تو اتنی بوٹیاں کہاں سنائیں گے بوٹی اتار کے ہڈی کا ڈھانچہ بھی بک جاتا ہے نلی بھی کام آ جاتی ہے نلی ناری یہ میں جنرل بات کرتا ہوں اب کوئی پیار سے آپ کو ہرنی کی ناری کھلا دے مت دینے کا جوان بچیا کھلا دے وہ ناری تو الگ بات ہے عام طور پہ یہ بڑے جانور ہوتے ہیں سنا ہے یہ سب سمجھ میں بھی آتا ہے قربانی کی جانوروں کے حوالے سے لطیفے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں جیسے قربانی کی جانور کے حوالے سے لطیفے بھی بنا لیتے ہیں چٹکلے جی چٹکلے کہ قربانی کا جانور اپنا ذبح کر دو ورنہ وہ بےچارا بغیر پایوں کے گھوم رہا اپنے قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کے پائے جو ہے وہ اپنے استعمال میں لیا ورنہ وہ بغیر بغیر پایوں کے جنت میں گھوم رہا ہوگا یا ایک پایا اس کا نہیں ہوگا اس طرح کے لطیفے لوگ جو بناتے ہیں اس پر کیا فرمائیں گے آپ استغفر اللہ تو وہ جانور جنت میں جائے گا پہلے تو یہ کس نے کہہ دیا تو جانور جنت میں جائے گا یہ اللہ ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے تو بعض اوقات یہ کہ ایسی باتیں کفر تک پہنچا دیتی ہیں کہ نوز ابلّہ اگر ایسی بات کی جس میں جنت کی توہین پائی گئی تو اس پر حکم کفر ہوگا لیکن یہاں جنت کی توہین تو نہیں پائی جا رہی یہ جانور کی توہین کر رہا ہے کہ بغیر پاؤں کے وہ جنت میں گوم رہا ہوگا جنت کا جب تذکرہ کیا ہے تو دین کی طرف ایک بات کو منصوب کیا ہے ایک اخبار سے تو دینی مسئلہ گھڑا ہے تو دینی مسئلہ گھڑنا بھی حرام ہو ہاں گناگار ہونا وہ اور بات ہے لیکن کفر شریعت کا مذاق اڑانا تو کفر ہے شرعی حکام کا مذاق اڑانا یہاں تک کہ دینی کتاب کی توہین بھی کفر ہے جس میں شریعت کے حکام نکلے باللہ وہ کسی مفتی کا فتوا پٹک دیا زمین پر تو, سے تو بھی کفر ہے انہ یہ فنی تو نہیں ہوتے بات لیکن کچھ لگتا ہے کہ شاید بنانے والا کوئی ترغیب دینا چاہ رہے ہیں جیسے کسی نے ایک بہت تگڑا بیل اس کے گلے میں تختی لٹکائی ہوئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اپنی بانی کی کھا لیں کہاوت اسلامی کو دیکھ یہ تصویر دیکھی تھی یا ایک بکرا دکھایا گیا اب اس کے نیچے جملہ لکھا تھا کہ ہمارا گوشت سارا آپ نے غریبوں کو بھی دی اس انداز کے درس دینے کی کو یہ یہ کیسا چٹکلے نہیں ہیں یہ تو اٹریکشن کے لیے کہ لوگ اس کو کے پڑھیں اس میں تو کوئی مجھے تو توہین کا پہلو نظر نہیں آ رہا بپا عقیقہ اور قربانی دونوں ایک جانور میں جمع ہو سکتے ہیں جیسے بکرا ہے تو اس میں عقیقہ بھی کر لیا اور دونوں کی نیت کر کے ایک ہی بکرے تھے بکرے میں ایک قربانی ہو سکتی ہے یا ایک عقیقہ بڑے جانور سات جانور سات حصے کا جانور جو ہے اس میں قربانی کا بھی جمع ہو سکتا ہے اور ایک حصہ قربانی کا ایک حصہ عقیقے کا یا دو حصہ اقیقے کا اس طرح بھی ہو سکتا ہے ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی فوٹو تصویر تھا اس میں دکھایا گیا تھا کہ کچھ کارٹون ہیں انہوں نے جیسے احرام کی جادریں ہوتی ہیں اس ٹائپ کا لباس جو ہے وہ پہنا ہوا ہے اور جیسے جمرا بنا ہوتا ہے شیطان جس پر جو ہے وہ حاجی کنکریاں مارتے ہیں اس سے وہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے انہوں نے کوئی ایک عجیب سی شکل کا جانور دکھایا جس کے ہاتھ میں اینٹ ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگے پیچھے یہ آ رہی تھیں گرداریاں یہ اوپر عبارت لکھی ہوئی یعنی جو کنکریاں لوگ شیطان کو مار رہے ہیں تو شیطان جوابی آپ میں اینٹ اس نے پکڑی ہے وہ ان کو مارنے لگا ہے اور وہ آگے سے وہ بھاگ رہے ہیں اور شیطان کو کہہ رہا بھی آگے پیچھے تمہاری محرط گیاری ہوتی ہے اور آج محسوس گداری کر رہے ہو مجھے جو ہے کنکریاں مار رہے ہو یہ انداز لوگ جو اپناتے ہیں یعنی حج کے ایک مناسب میں سے ایک جو ہے وہ حکم ہے رمی جمرات کرنا تو اس کا اس طرح سے جو ہے وہ بنا لینا کیا فرمائیں گے شیطان مقابلہ کر رہا ہے اس کا جب ابھی کاروائی کر رہی ہے دکھا رہا ہے جی شیطان آگے سے ان کو اینٹیں مار رہا ہے اور وہ آگے بھاگ رہے ہیں اچھا انہوں نے کنکریاں ماریاں وہ اینٹیں مار رہا ہے یعنی بنانے والے نے یہ پوسٹ بنا کے گویا کہ یہ تاثر دیا ہے کہ جو شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں اب شیطان ان سے مخاطب ہیں کہ تم آج تو حج کا دن ہے مجھے مار رہے ہو اور حج کے علاوہ میرے ساتھ تمہاری یاریاں یعنی جو کام میں کہتا ہوں وہ تم کر کرتے ہو تو یہ اس طریقے سے اس پوسٹ کو جو ہے وہ بنایا گیا ظاہر تو یہ ہے کہ بنانے والے نے شتان کی توہین کی ہے مطلب یعنی بنانے والے نے یہ کیا کہ لوگوں پر ایک شرم دلائی ہے لیکن یہ انداز صحیح نہیں ہے انداز یہ مزاحیہ ہے مطلب کچھ دن تو شیطان جو ہے وہ ذلت کے مارے بیتاب ہو جاتا ہے مطلب تڑف رہا ہوتا ہے تو کنکریاں ماری جاتی ہیں خوب رسوائی کا اس کا علم ہوتا ہے اور یہاں تصویر نے برق دکھایا ہے ایسے ایسی چیزیں ہیں نا آگے بڑھانی نہیں چاہیے بنانی بھی نہیں چاہیے پاپا اسی طرح یہ رمضان ہو گیا عید فلما ہو گئی اور مواقع آتے ہیں تو یہ اب چل پڑا ٹرینڈ کے دو طرح کے مزید اس قسم کے وہ بنتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو فنی ہوتے ہیں مزاحیہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے شریعت کی توہین وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ سبق پوشیدہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لوگ کرتے ہیں اب یہ اس کے حوالے سے آپ کیا مدنی بھول دیں گے اس کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ ایونٹ سے فائدہ اٹھا کے کوئی سبق اگر پہنچانا چاہے تو صرف وہ بنائے بکیاں بھی چل رہے ہوتے ہیں سیدھی سیدھی جو علماء کرام نے لکھی ہیں ان کی عبارتیں چلانی چاہیے کوئی مستند علماء کی کتابوں سے نکال کر اپنی طرف سے عبارتیں بنا دے بعضوں کا اچھی بھی ہوتی ہیں بازو کا اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں کمزوریاں بھی کافی ہوتی ہیں پھر ہم ہمارے ایس آئی بھی چلا رہے ہوتے اس کو الگ کمزوریا سوچ سمجھ کر اس کو سوچ سمجھ تو خود تو سمجھ اتنی ہوتی نہیں ہے علماء کے مشورے سے آگے بڑھانی چاہیے ابھی سوچ چل رہے تھی ابھی ایامت شیخ کے حوالے سے کہ گھر میں جو بوڑیاں ہیں وہ تقبر تشیق پڑھنا نہیں جانتی عورتیں اچھا پینا اتنا. بوڑیاں جو ہیں وہ ان کو تقبیعت تشریق نہیں آتی عورتوں کو نہیں آتی اس بارے میں بڑی غفلت ہوتی ہے ہو. جی अच्छा. اور ان کو سکھایا جائے واجب ہے اور یہ اب اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ تقبیر تشریح کس پر واجب ہے اب ایک پوسٹ بنی ہوئی ہے اب ایک ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ عورتوں پر بھی واجب ہے بڑی غفلت اس حوالے سے تو حالانکہ جماعت مستحبہ فرض کی جماعت مستحبہ اس کے بعد تقبیر تشریف پڑھنا امام پر مختلف پر سب پر واجب ہے مرد پر بھی واجب نہیں ہے جی اچھا باب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر مطلب جب سے تقبیر تشریف شروع ہوئی ہے خاص توجہ رہی کہ اگر امام ترغیب دلائے نا کہ یہ واجب ہے تو بہت سارے لوگ منہ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے تو اس سے فائدہ ہوگا امام واجب میں بھی یار عوام اب کہاں سمجھے گی اس کی کوئی وعید ہو اگر ہے یا نا عوام نہ واجب میں سمجھتے ہیں حرام میں سمجھتے ہیں مکر تحریمی میں بھی نہیں سمجھتے مکروب تو بولنا بھی نہیں آتا کوئی مکرور بولتا ہے کوئی مقروب بولتا ہے وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہے حلال حرام یہ سمجھیں گے فرض صرف فرض تو اس ہر چیز کو فرض بولتے ہیں تو یہ اس میں کوئی حدیث سے پاک کا نا اچھا یہ بتا دیے نا کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا تو یہ سمجھنا تھا ایسی روایت ہو نا تو زیادہ اثر کرے گا لیکن بہرحال امام کو سمجھانا چاہیے کہ یہ واجب ہے اور منہ بند کر کے نہیں بیٹھنا پڑھنا ہے نہیں پڑھو گے تو گناگار ہوں گے جہنم کا عذاب وہ ہوگا اس طرح حقدار ہوں گے جہنم کے کیونکہ یہ ترک واجب پر بھی عذاب کی حقداری تو ہے یوں سمجھایا جا سکتا ہے واقعی ہے یاد ہی نہیں ہے بہت سے گلو یاد نہیں ہے نم... یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن پوری وہ تقبیر کیا ہے آ... وہ ایک تعداد ہے جن کو یہ بھی مشکل ہوتی ہے نہیں اور ہمارے یہاں سلط... جو سب مسائل تراوی کی نماز میں دعائیں تراوی کا اہتمام ہوتا ہے مساجد کے اندر وہ پینافلس لٹکائے جاتے ہیں دعائے ترابی کا تو میں تو سوچ رہا تھا کل سے میں نے کہا اس کا بھی مدینا کوئی بہت <laughs> دیر میں آئیڈیا آئی ہے تو یہ تمام نہیں ہو سکتا جی بالکل اب نہیں ہو سکتا یہ دیر میں آئیڈیا آئی آپ کو یہ لٹکانا چاہیے مسجدوں میں تقویر تصویر جی مقصد مدینہ کر سکتا یہ بہت آسانی ہے اب مگر یار یہ ہے صرف تین دن چار دن لیکن امید ہے اسی سے یاد بھی ہوگا اور ترغیب بھی رہے گی سامنے لگے ہوں گے انشاءاللہ موسم جو ہے مزہ چاند رات سے اور لگ جائے ابتدا جی جا میں تو لوگ دیکھ دیکھ کے یاد ان کو جذبہ ہوگا کریں گے جی ہاں بالکل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کسی کی عید کی ایک رکعت نکل جائے عید کی نماز کی تو پھر وہ طریقہ کیا ہے دوبارہ کیسے ادا فرمائے ایک رقم نکل گئی اگر اس کے بات سے چاہے امام صاحب کی عید پڑھانے کے لیے جان نکل رہی ہو کہ میں کوئی تکبیر بھول گیا تو شامت آ جائے گی اللہ تو اب تو عید کی باری آئے گی نو مہینے دس مہینے کے بعد جی تو جب تک تو یہ شاید نہ مجھے یاد ہے نہیں <laughs> <تو laughs> مگر علم حاصل کرنا چاہیے مجھے یاد نہیں ہے اس کا جواب باپا صاحب کی آک... نماز کے حکام میں لکھا ہوا ہے صاحب نصاب اور دیگر شرائط کے ساتھ قربانی کی وجوب کا ہم کرتے ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہے تو واجب اور فرض کے بارے میں اگر تھوڑا سا بعض اصل میں یہ واجب کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں واجب ہی ہے نا فرض تو نہیں ہے اس طرح کی بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں واجب بھی اللہ کا حکم ہے کہ واجب ہے واجب کے ترک پر گناہ ہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہے تو خطرناک اور فرض کا ترک تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور ترک واجب سغیرہ ہاں بھائی ترک واجب سگیرہ گنا ایک بار اور فرض کا تو ایک بار بھی گناہ کبیرہ کبیرہ سگیرہ بھی شاید نہیں سمجھتے ہوں گے پہلے کے لوگ سمجھتے تھے میرے آپ نہیں سمجھتے ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے تو کبیرہ گنا مانے بڑا گنا سگیرہ مانے تو سغیرہ بھی اسرار اس سے بار بار کرنے سے کبھی ہو جاتا ہے اور اس کو ہلکا سمجھ کر کیا کہ چھوٹا ہے نا سگیرہ ہے نا تو اب یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا سخت کبیلا گناہ ہو گیا یہ دیں گے مجھے بابا اس میں شکریہ آپ نے مدنی مذاکروں کے دوران بھی توجہ دلائی کہ لب جیسا کوئی مشکل فقیر شرعی کی بات چلی تھی اس طرح سگیرہ کبیرہ کی بات چلی اب کچھ فکی افطلاحات ایسی ہیں کہ اگر ہم انہیں عوام کے ذہن کے مطابق آسان کرنے جاتے اور عوام کے ذہن کے مطابق لفظ بول دیتے ہیں لیکن وہ فکی افطلاح باقی نہیں رہتی اب کریں کیا اب فقیر شرعی کا تو چٹکلا سب کو پتا بھی نہیں ہوگا اگر بھائی نہیں پتہ نا فقیر شرعی کا چٹکلا یوں مجھے بھی کسی نے سنایا کہ دارالفتہ سنت کو فون آیا کسی گا کہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ فلاں چیز فقیر شرعی کو دے دو فقیر شرح دے دو ہم ہمارے پورے گاؤں میں کوئی بھی شریعت کا پامن فقیر ملتا نہیں ہے تو ہم کس کو دیں اللہ یہ فقیر شرعی وہ عوام نہیں واقعی سمجھتے فقیر شرفی اور بہت ساری اصطلاحات ہیں اخلاط نہ بھی ہو تو ہارڈ الفاظ ہوتے اردو کے نہیں سمجھتے آپ لیکن باپا ایک ذہن میں آتے کہ مشکل سے مشکل چیزیں نیٹ ہے موبائل ہے ایسی ایسی مشکل چیزیں یہ سیکھ لیتے ہیں بغیر کسی کے سیکھائی یعنی ان پڑھ آدمی ہوگا نا تو وہ بھی انگریزی کے وہ جو بھی اپشن ہوتے ہیں وہ یوز کر لے گا اپشن بولنا اس کو آئے گا آئے گا تو اب یہ اتنی اصطلاح میں آپ اٹھا دیتے ہیں ہمیں یار یہ سمجھ نہیں آتی یہ کُشتی تو نہیں کہیں نہیں فقیر بھی ہم بولیں گے نا یہ بھی بھیک منگا جو ہوتا نا یہ سمجھیں گے حالانکہ بھیک منگا باز ہوگا مالدار بھی ہوتا ہوگا اور پروفیشنل فقیر جو ہے پیشہ ور فقیر اس کو بھی نہ دیا جائے کہ یہ بھی مطلب کیونکہ بھیک مانگنے کو پیشہ بنانا یہ بھی حرام ہے تو اس کو دینا اس کی, اس کی مدد کرنا ہے گناہ پر اس کو دینا بند کریں گے تو شاید محنت مزدوری کریں بابا اس کا کیا کیا یہ جو اب مشکل الفاظ ہیں اور احکام میں آتے ہیں وہ سیکھنے کی طرف وجہ جانی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یار آپ اور ایزی کر کے سمجھا سیکھنا چاہیے سیکھتے نہیں ہیں شریعت کے پیچھے ہم نے چلنا ہے ہمارے پیچھے شریعت نہیں چلے گی تو یہ اب جب اخبار پڑھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں اخبار اردو تقریباً نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ اس میں بھی ہارڈ الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ اخبار کی عادت ہوتی ہے نا تو دینی کتابیں پڑھتے نہیں اس لیے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا سیکھنا چاہیے عمومی طور پہ جب شرعی فقیر کی اصطلاح ہے نا وہ تو باقی رہے گی غریب غریب اصطلاح نہیں ہے مسکیم اصطلاح ہے ہماری جی شرن اس کا جو حقدار ہے شرن اس کا جو حقدار ہے جی جی تو اس طرح کی کلمات سے حالانکہ وہ کروڑوں پتی ہے مثال کے طور پر کسی کے پاس دس کروڑ روپے ہیں اور قرضہ گیارہ کروڑ چڑھا ہوا ہے اس پر اب وہ غریب بھی ہے مسکین مسکن بھی ہو گیا نا ایک کروڑ روپیہ اس کے بعد چڑھا ہوا ہے فقیر ہو گیا جبکہ اس کے پاس مطلب ہاں دس کروڑ ہاں ہی دس کروڑ کی مالیت اس کے پاس پوری گیارہ کروڑ کا قرضہ ہے تو یہ کروڑ پتی جو ہے یہ فقیر ہے قربانی بھی واجب نہیں اس پر زکوٰ بھی فرض نہیں گھر پر جب گوشت بن رہا ہوتا ہے یا بوٹیاں جب سیکھی جا رہی ہوتی ہیں مزنچ لیکن ناظرین نے بھی دیکھا کہ کباب جو ہے وہ بن رہے ہیں اور بوٹیاں سیکھی جا رہی ہیں بریانیاں بنتی ہیں ڈمبے کے گوشت کی بریانی سنا ہے بڑے مزے کی ہوتی ہے اور اس کی خوشبوئیں جو ہے مہک رہی ہوتی ہیں آپ کا ارادہ کیا ہے جی میں سوال کرنے کے ہے بھائی ابھی تو بوٹیاں سوال تو شاید یہ کہ صبح کا ہو گیا نا اب آگے دمبے کی بریانی آ رہی ہے اور شام کو پتہ نہیں کیا ہوگا شام یا ہونی نہیں ہے یا شام نہیں ہونی ابھی ہاں زیادہ زیادہ زور تک تو یہ خوشبوئیں جو مہک رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں گھر میں جا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ والا گھر اگر وہ ایسا ہے کہ وہ غرباء ہیں یا وہ جس بھی حالت میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم تو ان کو ملتے ہی نہیں ہے نہ آنا ہے نہ جانا ہے نہ بات ہے نہ چیت ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو ایسی صورتحال حال میں ایک آپ سمجھتے ہیں جیسے اسلام کی جو تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں حضور علیہ السلام کا جو مبارک انداز ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک مسلمان کا رویہ یا اس کا انداز جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ میرے گھر سے تو خوشبوئیں جو ہے وہ اٹھ رہی ہیں لازمی سی بات ہے ہم سایوں کے گھر بھی جو ہے وہ جا رہی ہوں گی ان کے بچے بے چارے سون کے اپنا دل جو ہے وہ چھوٹا کر رہے ہیں اگر وہ غریبوں کے گھر ہیں اور وہاں واقعی بوٹیاں نہیں سیکھی جا رہی اتنی ان کو گوشت ہی نہیں ملا تو ان کو تو دینا چاہیے ان کو دینا چاہیے گھروں میں پکانے والی خواتین کے لیے بھی بابا بہت آزمائش ہوتی ہوگی ان دنوں میں کہ عموماً سب تقریباً فارغ تحصیل کھانے کے لیے ہوتے ہیں یعنی تین چار دن چھٹیاں اور مختلف مختلف طریقے سے کھانے کھا جاتے ہیں تو اب اس میں بعض اوقات خواتین کو کچا رہ جانے پر یا دیگر معاملات پہ جو باتیں سنائی جاتی ہیں یا اس پہ کیا فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں پھر مہمانوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں مہمان بھی تشریف لاتے ہیں دعوتیں بھی ہوتی ہیں تو یہ اسلامی بہنیں بےچاریاں آزمائش راتی ہوں گی تو اگر کوئی کچا پکا رہ جائے تو سارا سال تو اتنا زیادہ پکانے کی نوبت نہیں آتی تو نمک کی بھی کمی ویسی ہو سکتی ہے مرچ مسالہ بھی تو اس میں اس کو شفقت کی جائے اس کو ہاتھ بٹایا جائے نہ کہ مطلب وہ وہ بوٹیاں جلا دے آپ اس کے دل جلا دو تو تھوڑا یعنی اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور دل آزاری نہ کی جائے وہ ایک حکایت ہے نا کہ کسی کو خواب کے خواب میں ہاں خواب میں مرنے کے بعد دیکھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو اس نے کہا مجھے بخش دیا گیا تو کس سبب سے بولا میری بڑے بچوں کی امی نے میری زوجہ نے ایک بار وہ کھانے میں نمک زیادہ دے دیا تھا زیادہ ڈال دیا تھا تو مجھے غصہ آ گیا پھر میں نے اس کو کچھ بولا نہیں اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس پر صبر کیا غصہ پی گیا میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ تعالی نے بھی مجھے معاف فرما دیا ابا اس میں جیسے بوجھ کھانے کے بارے میں ابھی یہ احتیاطیں بھی بیان ہوئیں میں چربی اور اس طرح کی جو چیزیں تیز مرچ مسالے یہ نہ ہو اب اسلامی بھائی کا ذہن بن گیا پکانا تو گھر کی اسلامی بہن نے اب یہ اس کو جو جو مدنی پول پیش کرے گا اور بڑی تفصیل کے ساتھ اب وہ بعد وقت آگے سے وہ شاید اتنی باریک مینی سے پھر خود پکا لو اب نافذ اسلامی بہن نے کرنا یہ کیا سے کرنا جلدی پکاؤ پکانے کے حوالے سے جو جو احتیاطیں ہیں جی جی کہ وہ تیز مرچ مسالہ نہ ڈالا جائے اس طرح کا ہو کہ ہضم اچھا ہو جائے اور اچھی طرح گلے وغیرہ وغیرہ تو نافذ تو اسلامی بہن نے کرنا ہے اور اسلامی بھائی کا ذہن بنا مدنی مذاکر وغیرہ سن کر اب وہ اس سے نافذ کیسے کروائیں وہ آگے سے کہے کہ اتنی ہدایات جاری کر رہے ہیں تو پھر خود پکا لیں آئیے جو زبان دراز ہوتی ہوگی بولتی بھی ہوگی کہ آج تو آپ پکا لیجیے پتا چلے گا کس طرح پکتا ہے تو نرمی سے ہی ہو سکتا ہے شفتک کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ ان دنوں میں سمجھانا مفید کم ہوگا کیونکہ وہ اوور لوڈ ہوتا معاملہ ہر گھر میں نہیں ہوتا اوور لوڈ مالداروں کے گھروں میں یا متوسط ہوتے ہیں یا جن کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں گوشت زیادہ آتا ہے یا خود قربانی ہوتی ہے تو اس طرح مطلب معاملہ اور لوڈ ہوتا ہے اس میں وہ ویسے تھکی آ رہی اور ٹینشن کیسے پکے گا اور پھر جا کر اگر اس کو ہدایات جاری کی تو ہو سکتا ہے کہ گم جائے ویسے تو یہ ہے کہ بھوک لگے تو کھانا खाना چاہیے لیکن اب یہ جو تین دن है اب اس میں یہ کہ وہ نہ تو ٹائم کی سلیکشن اب یہ کہ ایک ڈش آئی اب ایک گھنٹے بعد وہ دوسری آ جائے گی دو گھنٹے بعد تیسری آ جائے گی یہ ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی ڈشیں بنتی رہتی ہیں سارا دن باپ اب یہ کیسا یہ تو وہ ڈاکٹروں کی دعا کا سمر ہوتا جو دعائیں کرتے ہوں گے گور کی دعا کا بھی سمر یہ زیادہ تر کھانے کا چسکا پہلے دن ہوتا ہے پھر وہ سیری ہو جاتی ہے پھر گوشت کو دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پہ ایسا ہوتا ہے الحمدللہ میرے ساتھ چند سال سے ایسا نہیں ہے میں اتنا بچ کر کھاتا ہوں کہ مجھے تو طلب رہتی ہے گوشت کی اس لیے میں دوبارہ یہ کہ ہاں گوشت کھانے کے دن ہوتے ہیں اب گوشت گوشت کھانے کے دن ہوتے ہیں یا جنت پانے کے دن ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے دن ہوتے ہیں کہ ہم غریبوں کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں لیکن بہرحال کے غریبوں کو کھلائیں پڑوسیوں کا حق ادا کریں رشتے داروں کا حق ادا کریں یہ دن اس کے لیے نہ کہ صرف کھانے پینے کے لیے باپا کئی سالوں سے مجھے یہ دیکھا بارہا کہ جیسے آپ نے ابھی اس وقت کھایا تو دوبارہ کھانے کا پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اب شام تو ایک درجے میں یہ ذکر کیا کہ امیل سنت تو شام کو کھائیں گے بڑے حیران ہوئے کب کی بات ہے کے موقع آپ کا معمول مومن یہ ہوتا ہے میں کا تو کھا لیا نا یہی بات جب بتائے گی کوئی بھی نہیں کھائیں گے دوپہر کو کچھ کیا کہیں گے دوپہر تو ہو گئی میرا کوئی کمال کمانا بتائے گی کہ اس کے بعد اب شام کو ہم کھاتے ہیں تو بڑے حیران ہونے کے درمیان میں وہ کھانا کوئی نہیں ہوتا یہ تو کا ملا کر ہوتے یہ بوٹیاں اور یہ سب اچھا میٹھی عید کا آپ کہہ رہے ہو گے اب میٹھی میں ناشتہ کرتا ہوں تو پھر میں مغرب کے بعد کھاتا ہوں بابا اس میں بھی ارد کر رہا تھا کہ ابھی کھا لیا اب شام کو کھائیں گے اب تو پتہ نہیں شام کو بھوک لگے گی نہیں لگے گی سر میرے ارد گرد جو ہوتے نا یار وہ بوٹیاں ڈالتے رہتے پھر بھی خیر میں نے الحمدللہ اپنے حساب سے کھایا ہے تھوڑا لیکن یعنی کہ روٹین سے ہٹ کر دو تین بوٹی ہو سکتی زیادہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی لے رہا تھا میں لیکن بارہ بوٹوں کو ہزمونے میں دیر لگتی ہے پھر عمر کے حساب سے بھی عزم ہوتی ہوگی جوان کو جلدی ہوتی ہوگی تو اب میرے کو تو ابھی بھوک نہیں ہے ابھی انشاءاللہ نیت ہے زور پڑ کے آرام کروں گا پھر اصر مغرب مغرب کے بعد کھانے کی روٹین ہے میری شاید جب تک کچھ نہ بھوک لگ جائے پھر عشاء کے بعد مدنی مداخر آئے مدنی مذاکرہ یہی ہوگا انشاءاللہ شاء اور کہاں جائیں گے مدینہ عوام فضانہ مدینہ کھانوں میں اپنے صاحب مصروف ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے تھکے ہوئے ہوں گے تو یہیں سے یہی ہے ترقی تو یہی کی میرا خانہ مدنی مذاکرہ کی اور کہاں جائیں گے یہ سب سسٹم بنے ہوئے جی آپ سارے سکڑے یہی ہوں گے نا اور کل کل دوپہر کو مدنی مننے وغیرہ مگر اس میں بڑوں کو داخلہ نہیں ملے گا نا کیونکہ بڑے اگر آ جائیں گے تو یہ مدنی مننے کیسے سمائیں گے مگر میں سفارش کروں گا تخصص بھی والوں کی کہ کل ان کو دوپہر کو یہ بےچارے سولہ بچ گئے ہیں یہ دور پڑھ کے ان کو داخلہ ملنا چاہیے اور ان کو ایک سائڈ پہ بےچارے بیٹھے رہیں گے کیا کچھ بولتے گے تو؟, تو یہ مدنی مننے اور سب سما جائیں گے اس میں اصل بس یار یہ اتنی بڑی تحریک ہے کوئی اس کی سور سے گھس جائے کوئی اس کی سور سے گھس جاتا ہے یہ ہوتا ہے ہوتا ہے بھائی ہے. اب مدنی منوں کو لاتے ہیں تو ان کے قاری صاحبان ہوتے ہیں اور ان کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں جگہ پھر یہ کیمرے کے مسائل یہ بھی جگہ ان کو بھی چاہیے نا کیمرے کو بھی وہ اتنے سارے مدنی من منیا ڈیر سارے آ جاتے ہیں تو جگہ بھی چھوٹی ہے ہاں لمبائی میں نہیں اگر ترکی با یوں ہوگی تو یہ آج پتہ نہیں ترکی ہے یوں جگہ صحیح ہے پھر وہ جو مدنی منہ اور منیا آتی ہیں ان کی دیوانگی کے انداز تو اپنے ہوتے ہیں نا وہ کوئی یہاں بیٹھا ہو ادھر بیٹھا ہوتے یار یہ سوفا صحیح نہیں ہے اس میں صوفہ ڈبل سوفا ہوتا ہے نا تو یہ مدنی منع منیا میرے پاس سما جائیں گے اب جب میرے اوپر بےچارے ماں باپ سکھا کے بھیجتے ہوں گے نا کہ تم جا کے گود میں ہی بیٹھنا ہے ہم تم کو دیکھیں گے جا پتا یہ بچے جو میرے اوپر لپٹتے ہیں نا خاص کر کیمرے کی موجودگی میں ان پر اس زن کم آتا ہے مجھے یہ باغ باغ کے ہارے ہوتے ہیں ویسے لفٹ نہیں کرائیں گے ان کے اببو وغیرہ آئے ہوتے ہوں گے کہ امی رٹا کے بیچ جا کر کچھ بولتے بھی میرے دعا کا بھی بولتے ہیں بےچارے پاپا یہ تو مدنی منو اور منی میں ایکشن ہو گئے گا وہ قریب آئے اس طرح جو سکھا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ مدنی پھول اگر سکھا دیں یہ سکھانا چاہیے بچوں کو کیمرے کا شوق دینا چاہیے بڑوں کو سکھا سکھا کے تھک گیا کیمرے سے ہٹتے نہیں اب جا رہے کہ باپ سگریٹ پیے گا اور بچوں کو بولے مت پیو تو بچے کہاں مانیں گے تو میں کیمرے کے سامنے بیٹھا رہے کیمرے سے ہٹ جاؤ نہیں بیٹھنا نہیں بیٹا کرو یہ کام مانیں گے میری تو خود تو بیٹا ہوا ہے کیمرے کے سامنے اب دونوں کا فرق کہ اگلا کیوں بیٹھا اور ہم کو کیوں منع کیا جا رہا ہے اتنا تو نفس سمجھنے دے گا نہیں نا تو ابھی بچوں کا تو بیچارے ہم کب بھی ایک میرے سامنے آتے ہیں تو چلو ماں باپ کی دل جوئی ہوتی ہے اس میں اس میں کوئی حبے جا کا اتنا پہلو سمجھ میں نہیں آ رہا چھوٹا بچہ اس کو سمجھ پڑتی نہیں اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو دل جوئی مجھے بھی ان کو پیار کرنا چاہیے کہ گھر والے دیکھ رہے ہوں گے تو اس پورا خاندان اڑوس پڑوس جمع ہوتا ہوگا اس کا گڈو آئے گا اور اس کا پپو آئے گا اچھا اس ناظرین کی تعداد بڑھتی ہوگی بلکہ میرا نام محمد کاشف اطاری ہے میں پنجاب ضلع راجن پور جامپور سے عرض کر رہا ہوں میرا بابا جان کو بہت سارا پیار اور عید کی مبارکباد ماشاء اللہ عید کی نماز کے بعد جب مدن چینل میں نے کھولا تو بابا جان کی زیارت ہوئی ماشاءاللہ اللہ دعاؤں کی انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بننے اور سنچوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری الگ سنت یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں جو قربانی ہم دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک زندہ کی ہو اور ایک جو بوت ہو چکا ہے اس کی ہو دو حصے ہونے چاہیے کیا ہم ایک حصہ بھی دے سکتے ہیں جو بندہ اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے نام کی یا یہ بات لازمی ہے کہ ایک زندہ کی اور ایک جو اس دنیا سے جا چکا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک بکرے میں تو ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے اگر بڑا جانور لیا ہے تو وہ سات حصے ہوتے ہیں اس میں تو بھلے اس میں زندوں کے بھی حصے ڈال دیے جائیں اور فوت شدہ گان ماں ہے باپ ہے دادا دادی ان کے بھی ڈال سکتے ہیں ہو سات سات سے زیادہ نہ ہوں کل ملا کر زندہ اور فوت شدہ تو سات ہیں تو صحیح ہے ڈالنا ضروری نہیں ہے وہ تو وسیعت کر جائے تو اس, کے, اس پر ہے واجب جبکہ واجب نہیں وسیعت نے بھی ایسا ہے کہ آ, واجب چھوٹا تھا تو وسیعت سے وہ قربانی تو نہیں ہوگی اس کی تو رقم ہی صدقہ کی جائے گی البتہ اس نے وسیعت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا تو اولاد کے لیے افضل یہ واجب نہیں ہے افضل یہ ہے کہ اپنے والد یا جو بھی جنہوں نے ماں یا باپ نے وسیعت کی تو اس کی وسیعت بجا لائیں تو وہ قربانی جو کی اس کی طرف سے اس کا گوشت صدقہ کرنا ہوا نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے وہ اس شریعت نے جس کو فقیر قرار دیا اس کو ان کو دے دے یہ گوشت ان میں تقسیم کر دے اور اگر وہ وسیعت نہیں کی اور اپنی طرف سے اپنے مرحوم عزیز کے لیے قربانی کرتا ہے تو پھر خود بھی کھا سکتے ہیں گوشت اور غنی کو بھی کھلا سکتے ہیں ماشاء اللہ جریر میرا پرنواسا اللہ اللہ ماشاء اللہ بارہ کل یہ بھی ایک اظہار محبت کے الفاظ ہیں شرائن تو حرج نہیں ہے باپ عموماً یہ کہ شاید وہ بڑی عمر کا ہوتا ہے وہ چھوٹے کے لیے پیار بھیجتا ہے اس طرح کہ میرے بیٹے کو پیار میرے باپ کو پیار یہ شاید تھوڑا سنا نہیں اس طرح وہ آپ کیا فرما نہیں تو میں کیا چھوٹا نہیں ہوں میں اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا ہوں اولاد میں ہاں عمل میں تو ویسے ہی چھوٹا ہوں اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو بہت بہت پیار تب وہ ان کے یہ لینگویج معروف ہوگی یا مستعمل ہوتی ہوگی چلتی ہوگی تو کیا کہہ دیا کوئی برا تو نہیں کیا ایک یہ بھی ایک محبت کے اظہار کا انداز ہے مزید بھی تو کال آ رہی اور بھی کال سنچ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا الحمد للہ گلشن اقبال میں حاضر ہیں ہمارے اسلائی بھائی تھالوں کی جمع کرنے میں مصروف ہیں اور ماشاءاللہ اللہ یہاں سے ایک ٹرک بھی روانہ ہو گیا ہے چار پانچ مقامات ہیں گلشن اقبال میں ابھی ملیر میں گلستانی جوہر میں حاضری ہوئی اور ابھی یہ گلشن اقبال میں حاضری ہوئی لگے گا حاجی امین تو صبح ماشاءاللہ اسلام بھائی تم لگے یہاں بھی حاضری دے گئے ہیں کیا بات ہے مدینے کی انشاءاللہ تب یہ کہ بابا یہ ہمارے اسلام شکرانے میں کیا آپ کو پیش کریں مدنی چینل پر آپ کے پاس حاضر ہیں سارے ماشاءاللہ ہمارے نگران بھی حاضر ہیں مدنی قابل کی تاریخ دے دیں میرے کو مدنی قافلے کی تاریخ باپا ارشاد فرمان محرم سے پہلے محرم سے پہلا تو باپا سیکڑوں کا اچھا اس میں بھی پاپا یہ بتا رہے ہمارے نگرانی کابینہ کہ کچھ اسلامیہ مدنی قافلے نہیں ہیں تین دن کا مدنی کے علاوہ یہ مسجد میں ہی گھر صبح جی تین دن کا مدنی کافلا تو یہ کی عمران بھی تین دن کا مدنی نہیں ہے وہ نیت کرے کہ آئرڈی ہو بابا یہ حاجی عمران بھی تین دن مزے نکالے یہ چل مدینہ کے لیے مشرف تو ہوئے تھے ہمارے بزرگ بھی تین دن جی جن مدینہ ہاں مشرف ہوئے تھے کسی دور میں ہوئے تھے جی جی الحمد للہ باقی بس میں موجود ہے بابا قبول فرمانے تین دن ضلع ہجا میں بابا کے سامنے حاضری ہے اللہ اللہ اللہ اللہ <تصالح> بارہ دن کی بابا <مستفع> م... نگران بتا رہے ہیں کہ محرم الحرام میں بارہ دن کے مدنی قافلے کی ترکیب ہے ہماری محرم الحرام میں کہہ رہے ہیں بارہ دن کے مدنی ماشاء ماشاءاللہ کتنے ہیں بارہ دن والے بارہ دن والے کون کون ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں بارہ دن حاجی سلیم لگ رہے ہیں آپ کے برابر سیدھے آپ کا یہ حاجی سلیم جی ماشاء اللہ میدان رفات میں یہ بیچارے دی. اپنے خینے میں نہیں پہنچ سکے تھے تو یہ حاجی سلیم مگر ان کا جو قافلہ دار وہ ویسے ہی بیچارے وہ ہم بس میں پہ دوست ہم نے حاجی سلیم نے کن میں لگا دیا جگہ تو مدینہ دیونن آئے سے اچھا ہی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج تو م... آپ وہاں بچھڑ گئے تھے میدان عرفات میں آپ کا قافلہ ہم بس سے گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ لوگ کھڑے ہوئے میدان عرفات میں دعا کر رہے تھے میں سمجھ گیا تھا یہ روڈ پہ کھڑے ہوئے ان کو ان کے شے میں نہیں ملے بے کو کو so, باپا اتنی پاپا اتنی پرانی ماشاءاللہ اللہ بات آپ کو یاد ہے کتنے سال ہو گئے باپا کموں میں دو سن میں دو سترہ سال کموں میں سترہ سال ہو گئے آ... اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو موجود مضبوط ماشاءاللہ ما آپ یہ خوشی کہ کے گلشن اقبال آپ کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ اللہ ماشاء اب حرارت اقبال الحمدللہ اب حرارت آئی الحمد برف میں آگ لگی ہے الحمد للہ یاد کر وقف مدینہ ترکیب بنایا حاجی سلیم ارے آپ آجو کمج کی نازا پا فاری گئی الحمد للہ ارے حاجی امین حاجی امیر قبول کری دیو حاجی امین موبائل تو سونی تو مگر ایڈو ترکیب کتنے موبائل میں چینل مدنی چینل چلتا تو اب یہ بےچار دوسروں کے منہ دیکھے کہ کیا بول رہا ہے جی حاجی امین یہ وقف مدینہ میں <maiik> ہے مائک بھی آتے ہیں اور سفر میں جو ہے نا جی تو آپ وہ اپنے ہاتھ میں وہ سپیکر والا لے لیں تاکہ اسلامی بھائی سارے سن سکیں حاجی امین اس کے کئی طرح کے سپیکر آتے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے حاضرین بھی سن سکیں تاکہ ان کو بھی نہ ہو سیکھنے کو ملے ایسے میں راستے میں باپا یہ جی اب تو مائک ہوتا ہے آپ کے پاس میں انشاءاللہ بابا بناتے ان شاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون چلائیے تاریخ کشمیر سے اردو کر رہا ہوں تارے باپا جان آپ کو تمام چینل کے ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم قبانی کر رہے ہیں ہم لوگ اور اس میں میں اپنی بہنوں کا حقیقہ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کچھ شادی شدہ بھی ہیں اور کچھ غیر شادی شدہ بھی ہیں تو اس کا طریقہ کار بتا دیجئے مجھے بڑا جانور ہے ساتھ اگر اس میں حصے والا تو اس میں حقیقت ڈالے جا سکتے اس میں بہتر یہ ہے کہ پیدائش کی تاریخ ہو نا تو جس پیدائش کا دن معلوم ہو مثال کے طور پر اگر پیدائش ولادت پیر شریف کی ہوئی ہے تو اس کی زندگی میں جو جو اتوار کا دن آئے گا وہ ساتواں دن ہوگا تو جو ساتویں دن عقیقہ کرنا بہتر ہے زندگی کے ہر اتوار اس کی ساتویں دن کی ہوگی ورنہ اگر نہیں بھی یاد کوئی بات نہیں عیقہ ہو سکتا ہے یاد بھی ہیں باپا لیکن ابھی جیسے عید کے دن تین دن ہیں اور یاد ہیں اب یہ اگر جمے کو پیدا ہوئے ہیں کوئی بھی اب اس کا ساتواں دن جمراتے ہیں اور عید ختم ہو جائے گی پیر کو یہ مجبوری ہے تو کسی دن میں کر تو سکتا ہے قربانی کے جانور میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے شادی میں بھی تو بڑے جانور لیتے ہیں لوگ اس میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں اس کا عقیقے گا لیکن افضل طریقہ وہی ہے کہ ساتویں دن چودویں دن یہ کہ اس کی نابالغی میں ہو جائے نا تو زیادہ اچھا ہے کہ اگر نابالغی میں کیا اور نابالغ بچہ فوت ہو گیا تو یہ اپنے ماں باپ کی شفاف کرے گا انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہنوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں بہنوں کا اچھا اچھا تو بہنوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی جائز ہے آپ تو کیا ہوا سو سال کا بوڑھا بھی ہے عقیقہ کرنا چاہے تو منع تو نہیں ہے نا اگر نہیں کیا تو اصل تو والدین کا ہی ہے والد کا ہی ہے حقیقہ والد کے ہی بہن یا بھائی کا ایک دوسرے کا عقیقہ کریں یا کوئی غیر جاننے والا دوست کر دے اچھا تمہارا نہیں ہوا عقیقہ میں عقیقے کا حصہ تمہارا ساتھ سات حصے ہیں اس میں ڈال دیتا ہوں عقیقہ ہوگا نہیں فضیلت وہ حاصل ہو قدر مشکل ہے اچھا یعنی وہ جو فضائل آئے ہیں شفاعت وغیرہ کے تعلق سے وہ تو نہ بالغی میں بالغ ہو گیا تو اب تو وہ شفاعت والا تو قصہ پورا ہو گیا عقیقہ جائز ہے جائز تو ہے ہاں تو بھائی بہن کا یہ ڈالتے ہیں تو جائز ہے یا نہیں جائز تو, جائز تو, جائز نہیں تو ہے کوئی اجنبی بھی ڈالے گا تو بھی جائز ہوگا کوئی اجنبی بھی ڈالتا ہے ابھی جی جی جائز ہی ہوگا میں نیجی خان سے بات کر رہا ہوں کو بہت بہت بات کر رہا ہوں پی ایک بڑے جانور میں پانچ لوگ حصے دار ہیں تو اس کے گوشت بنانے میں پانچ حصے کیے جائیں گے یا سات ساتھ کیے جائیں گے اس میں تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں سب پانچوں نے پوری پوری پانچ حصے میں رقم تقسیم کی ہے تو اس پورے جانور کے بھی پانچ حصے کر لیں تاکہ سب کو برابر برابر گوشت چلا جائے اگر اگر رقم کم زیادہ ہے تو بعض وقت گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائیوں میں یا بہنوں میں آپس میں کم زیادہ رقم ہوتی ہے تو وہاں حصہ کم ہونا امراد نہیں ہوتا اس نے سلوک کے طور پر رقم کم زیادہ ہوتی ہے تو اگر وہاں حصے کرنے تب بھی پانچ ہی کریں گے آپ پانچ حصے بھی کریں یا پورا جانور ایک کو اٹھا کر دے دیں تو بھی جائز ہوتا ہے پورا مل کے تقسیم کر دیا تب بھی حرج نہیں ہے چائے کر رہا ہوں نوابشد ہے پیارے باپا جان آپ کو بہت بہت عید مبارک میرا خیر مبارک میں بول رہا ہوں ہمارے پاس ایک ڈبا ہے اس کے کان میں زخم ہے کیا وہ لگ جائے گا قربانی سے زخم ہے اور کیسا زخم ہے یہ کیسے تفصیل کیسے پتہ چلے زخم کان میں کان میں زخم سراخ وغیرہ اگر ہو تو قربانی تو ہو جائے گی یعنی تہائی کان جو ہے وہ سلامت ہے دو تہائی کان سلامت ہے عام طور پر جانوروں میں خراش کٹ کھال جو ہے وہ چھل جاتی ہے تو اس طرح کے چھوٹے موٹے جو آوارضات ہیں تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑتا کراہت مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بارگاہ میں بہتر سے بہتر جانور پیش کیا جائے اس کی فضیل تو برقرار رہے گی بس لانے لے جانے گاڑی میں چڑھنے اتارنے میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے بس آؤٹ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وبرکات کبھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے جانور دبا فرمایا جی ہاں کیا پیارے راہجان عید کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے محمد آقف قادری کراچی سے محمد شفیق قطار سردار آباد عزنی تھی <سؤال> جناب <سؤال> پہلی قربانی کرنی ہے تو جو پہلی قربانی ہے کس کے نام کی ہوگی بعض اعداد کہتے ہیں نمی بھائی مشہور ہے ابھی پہلی قربانی صلی آتا علیہ وسلم کے نام کی ہوگی اس میں پوچھے رہی رہائی قربانی یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ پہلی قربانی کی جائے تو سرکار علیہ صاحت اسلام کے نام کی کی جائے گی اچھی بات ہے لیکن واجب نہیں ہے کرے تو اچھا ہے سر پاپا خود واجب ہو اپنے اوپر عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی قربانی کر رہے ہوتے ہیں واجب ہی ہو چکی ہوتی ہے تو اب وہ سال ثواب کی قربانی تو کرتے ہیں اپنے قربانی نہیں کرتے نہیں نہیں پھر تو آگے خود اپنے اوپر واجب ہے تو تو اپنا واجب ادا کرے اب ساتھ میں دوسرا ایک جانور کرتے ہیں ایک بکرا اور کر لیا بار بار اسالت میں نظر کر دیا اچھی بات ہے ورنہ ہے ایک ہی بکرے کی رقم کرنا بھی ایک کی ہے اور واجب بھی ہے تو پھر تو اپنی طرف سے کرنا لازمی ہے نہیں کریں گے تو گناگار ہوں گے مزید کال جلا میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں جب میں آپ کا چہرہ کھتا ہوں بہت رونا آنا ہے جب میں آپ آتا. کا چہرہ ہوں تو بہت رونا آتا ہے اللہ میں نے بکرا لیا تھا چھ مہینے پہلے پھر وہ میں نے کسی کو دیا تھا پالنے کے لیے اس کو دیتا تھا خرچہ وغیرہ بھی دیتا تھا کچھ ٹائم کے بعد وہ بیمار ہو گیا اس نے بولا کہ یہ بکرا بیمار ہو گیا ہے اس کو ذبح کر لو میں نے کہا اس کو ذبح کر کے خدا واسطے خیرات کر لو پھر انہوں نے خیرات کر لی میں نے قربانی کے لیے لیا تھا ابھی مجھ سے قربانی جائز ہے وہ ہو گئی پھر کا جواب اگر وہ بقرہ عید سے پہلے ہی بیمار ہو گیا ذبح ہو گیا یا تندرست کو ہی کر دیا تو قربانی تو نہیں ہوئی اور اگر آپ غنی ہیں صاحب نصاب ہیں اس وقت یعنی کہ دس تاریخ کی صبح صادق سے لے کر کی غروب آفتاب بارہ کے غروب آفتاب تک اگر آپ غنی ہو جاتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی قربانی کرنی ہوگی البتہ جو فقیر ہے اس پر تو جو جانور اس نے خریدا اسی جانور کی قربانی واجب ہوتی ہے چاہے وہ بیمار ہو گیا زخمی ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی تب بھی اس کو قربانی کرنا ہوگی مگر وہی قربانی کے اوقات میں اب دس تاریخ سے پہلے پہلے ہی اس نے جمع کر دیا تب تو یہ وہ ترکے واجب ہوا کیا اگر مرنے پڑ گیا پھر تو وہ ضائع ہو جائے گا زبا کر دیا اس نے بسا پوچھنا تھا یہ میں ملازم ہوں کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں ہم تو میں ایک پلاٹ لیا تھا میں نے مکان بنایا تھا اگر تو وہ تقریبا تقریباً آٹھ ایک لاکھ کا میں مکروز ہوں اس وقت اس پلاٹ پہ تو ابھی قربانی کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں مکروز ہیں اب اگر قرضات اگرچہ دے نہیں رہا لیکن قرضہ دینے کے بعد اگر وہ صاحب نصاب رہتا نہیں ہے تب تو قربانی واجب نہیں ہوگی ورنہ واجب ہوگی ولہ تعالی عالم و رسول وعلم وجل و, و, و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی علی اچھا اب میں وہ آپ سے حجی عمران سے کوئی بات ہوئی آپ کی وہ قربانی کے تعلق سے یہ اگر آپ مسئلہ بیان فرما دیں تو عوام کو فائدہ ہوگا اس کا ابھی مشاورت جاری ہے اچھا قربانی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی یعنی ہمیں کہ گھر سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں ہاں چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو مثال سے آپ دونوں کا ہو سکتا ہے جو منت والا سوال آیا ہے اس میں کال یہ ہو رہا ہے اس کا جو جواب نہیں دیا گیا کہ کتابوں میں عام طور پہ یہ لکھا ہوا ہے اس جانور کو ہی ذبح کرنا لازم ہے وہ جانور متعین ہو گیا بدل بھی نہیں سکتا تو اب وہ پہلے ہی قربان کر دیا گیا اور اس کا صدقہ بھی کر دیا گیا تو آیا کہ وہ کافی ہو گیا نہیں یہ فقیر فقیر کی جو صورت تھی تو اب کتاب سے دیکھ کر ہی بتایا جائے گا کہ قربانی کا وقت تو آیا نہیں تھا فکار نے اس کو منت کے طور پر لیا ہے کہ یہ ایک منت کی صورت ہے اور فقیر نے جب وہ جانور لیا تو وہ متعین ہو گیا اور وہ بدل نہیں سکتا تو بظاہر دیکھا جائے تو اس پر کچھ اور نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کتاب دیکھ کر ہی بتانا ضروری ہے آپ نے کبھی بارش عرفات ارفات دیکھی جیسے آپ ارفات کے میدان میں گئے ہوں تو وہاں شدید بارش ہو گئی ہو اور نظام تو نہیں ہوا نے عرفات کی بارش تو وہاں تو وہ مصنوعی بارش ہوتی ہے کچھ لگے ہوئے ہوتے فوارے اسے اوریجنل بارش دیکھنا یاد نہیں ہے عام طور پہ میں نے گرمی شریف دیکھی ہے وہاں البتہ آگ دیکھی ہے آپ نے آگ ضرور دیکھی ہے آپ نے مینا شریف میں ارفات میں نہیں آگ تو دیکھی ہے دو تین بار तीन बार देखिए मैंने شاید لاشوں کے के دیکھے نائنٹی سیون بتا رہے ہیں ہم ہم وہ آگ آگ تھی ہے لاشیں اس طرح ڈیر اٹھا کے رکھتے تھے ربڑ رب کے گڈے के ہوتے ہیں होते کے گر پڑے یوں مطلب مندر تھا یار بڑا دردناک مندر تھا کافی جاج اس میں کام آئے تھے آگ میں جل کر تو شہید ہوا فوت ہوا تو پھر حاجی آج کے راستے میں احرام کے ساتھ ہے تو بڑی ایک شرف کی بات اللہ مخصرت کال چلا گئی دولت اسلام کو جو کھالیں دیتے ہیں ان کو ثواب کتنا ملے گا جواب ارشاد فرما دیجئے ثواب کی کوئی مطلب جا ہے کہ اس میں مقدار تو نہیں معلوم ایک دینی ادارہ ہے تو قربانی خال اس کو دیں گے جتنا خوش دلی سے دیں گے اور جیسے قیمت چھوٹے کی چھوٹے کی رقم کم آئے گی تو کم صدقہ کی آپ نے بڑی رقم آئی تو بڑی رقم کی آپ نے خال دی قربانی کی انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا پپا یہ ہے کہ جیسے قربانی خال ہی پیش کی اور اس کو بیچ کے استعمال کیا تو آپ جتنے زیادہ بنی گاؤںوں میں استعمال کیا جتنے زیادہ شوبہ جات میں استعمال کیا اس خال کا اس کو نفع یعنی ثواب زیادہ ملے گا جیسے دعوت اسلامی ماشاء اللہ شعبے ایک سو تین سے زائد اور دو سو ممالک میں اس کا پیغام پہنچ چکا اب کسی نے ایک خال دی تو وہ ایک خال اس میں سسٹم میں آ کیا یہ ثواب بڑھے گا اس کا دعوت اسلامی کو دینے سے زیادہ ثابت ملے گا کہ شعبے زیادہ ہیں جیسے چھوٹے زیادہ ہوں تو کیا ہوگا اللہ بہتر جانے میں الرجی ہو اور الگ الگ شہروں میں رہتے ہوں اور ماں بھی کہیں گے کہ میرے ساتھ عید کریں اور والد بھی کہیں کہ میرے ساتھ عید کریں تو اولاد کو کس کے ساتھ عید کرنی چاہیے ماں کہ میرے ساتھ عید کر باپ کہیں میرے ساتھ عید کرو باپ کی تعظیم زیادہ ہے خدمت ما کی زیادہ ہے یہ فیصلہ مشکل ہے سب ایک جگہ ہی جمع ہو جائیں دیکھو بعض اوقات ایسی سورتحال ہوتی ہے کہ ایک یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس نہ جائے یہ خراب ہے تو ایسے میں جو نا اولاد بڑی آزمائش میں آ جاتی ہے ماں بہت پاور فل ہوتی ہے نا باپ اور ماں کا جھگڑا ہوتا ہے باپ کے پاس نہیں آنے دیتے تیرے کو دودھ نہیں بخشوں گی اب اصل تو موزوں یہ ہوا کہ اب ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے ہاں اصل مسئلہ یہ ماں باپ کی اگر کوئی انڈمن ہے بھی تو سلح ہو جائے تو اچھا خدا نہ کھاتا سلح نہیں بھی ہو سکتی تو اولاد کو اس آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے یہ بیچارے مطلب یہ کہ اگر حصہ طبیعت کے ہوئے تو یہ بہت رازمش پائے جاتے ہوں گے اب بات یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے تب بھی ماں باپ ماں جو ہے نا عام طور پر ماں ایسے چو ہوتی ہے گھر کی جو تھانے دار ماں ہوتی ہے باپ کو نکال دیتے ہیں اور باپ بیچارہ گھر دھر کی ٹھوکروں پر اولاد کو پابندی کہ اپنے باپ سے ملنا نہیں یہ تو دودھ معاف نہیں کروں گی وغیرہ وغیرہ خیر میرے پاس کبھی کبھی ایسے ہوئے ہیں تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اب بھی تمہارا اسی طرح باپ ہے جس طرح پہلے تھا تم اس کی خدمت کرو اس سے ملو چلو ٹھیک ہے اگر ماں سے بگاڑنا نہیں ہے تو چھٹکے ملو اور اس کی خدمت بھی کرو اس کو مال بھی پہنچاؤ پیسہ بھی دو اس کا سب کچھ کرو کہ وہ تمہارا باپ ہے ان کے آپس میں چالو رشتے ٹوٹے ٹوٹے تو باپ باپ ہے اسی طرح اگر باپ حاوی ہے اور ماں کو نکال دیا ہے تب بھی اولاد کو چاہیے کہ ماں سے بھی اس نے سلوک کرے دونوں کا جو بھی حق شریعت نے طے کیا وہ دونوں کے ساتھ وہ انداز اختیار کرے ایک پر بھی زیادتی نہیں کرے کہ ماں نے بولا کہ والد صاحب کو برا بھلا کرو یا یہ کرو تو بھی نہیں باپ باپ ہے ماں ماں دونوں کے حقوق اپنی جگہ پر مسلم ولّ تعال عالم و صلی اللہ علا علیم سلویب جماعت ڈیڑھ اب اذان ہونے والی ہے شاید تو یہ اتریں گے کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ سب خان کل دیکھا لائی لا علت اصتاؤ فیرو کا بات بلک صبح خان کل کبھی انت لا اصطال بيروكا فواتو ويليك صلوا الى الحبيب صلى الله تعالى محمد